چوتھا باب گریز کی راہیں خواہش فرار کا دباؤ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو جو مسلمان ہی مرنا چاہتا ہو اور جس کو کل قیامت کے دن اپنے فریضہ حیات کی بابت جواب دہی کا پورا احساس ہو نیز جسے اس بات کا یقین ہو کہ کلام میں الہی جو کچھ فرماتا ہے عروج و زوال اور عزت و دولت کے جو فلسفے بتاتا ہے وہ انسانی عقل کے گھڑے ہوئے فلسفوں کی طرح گمان اور قیاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد حقیقت نفس المری پر رکھی گئی ہے وہ حق ہے سراپا حق ہے ایسے شخص کے لیے اس کے سوا کوئی اور راہ قابل اختیار نہیں رہ جاتی کہ ہر طرف سے اپنی آنکھیں پھیر کر ہر آواز کے لیے اپنے کان بند کر کے نفس کے ہر فریب اور شیطان کے ہر وسوسے سے دل کو پاک کر کے اور تمام اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر صراط مستقیم پر اپنے قدم مضبوطی سے جمالے اور اپنے جسم و دماغ کی ساری قوتیں دین حق کے قائم کرنے میں لگا دے وہ اپنے فہم و تدبر سے کام لے کر اس کے لیے مناسب وقت تدبیریں سوچ سکتا ہے حالات زمانے کے لحاظ سے ایک خاص طریقہ عمل اختیار کر سکتا ہے ماحول کے تقاضے سے کوئی مخصوص پالیسی مرتب کر سکتا ہے لیکن یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنے نصب العین اور مقصد حیات ہی میں کوئی ترمیم کر لے یا اس کو ملتوی کر دے یقیناً اس طرح کی کوئی بھی کارروائی اس کے اختیار سے باہر ہے اور وہ اس راہ سے ہٹ کر اور اس نسب العین کو چھوڑ کر جو قدم بھی اٹھائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا اور ملی خودکشی کا قدم ہوگا اس وقت اس کی مثال اس نادان اندھے کسی ہوگی جو کسی گہرے گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہو اور اس کا بہیخہ رہنما۔ چلّا چلا کر اسے ادھر جانے سے منع کر رہا ہو اور صحیح راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہو مگر وہ ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے اس رہنما کی باخبری راست گوئی اس کی خیر خاہی اور اس کے خلوص کا قصیدہ پڑ رہا ہو اور دوسری طرف اسی سمت بڑھے جانے پر محض اس لیے بھی اصرار کر رہا ہو کہ اس سمت کی زمین اسے کچھ ڈھلوان معلوم ہو رہی ہے جس پر قدم آسانی کے ساتھ پڑتے جا رہے ہیں اور اس کی مخالفت یعنی اس کے مخالف سمت کی زمین کچھ بلند دکھائی دیتی ہے جس پر قدم رکھنے میں چڑھائی کی دقتیں بدقسمتی سے بحیثیت مجموعی آج یہ امت اسی اندھے کا پاٹ ادا کر رہی ہے وہ ہر اس سمت دوڑ پڑنے کو تیار ہے جس پر کسی قوم کو سرگرم سفر دیکھ پائے بشرتے کہ یہ راہ اسے سہل اور ہموار اور دلکش دکھائی دیتی ہو چاہے وہ ٹھیک ہلاکت و نامرادی کی جہنم ہی تک کیوں نہ لے جاتی ہو اگر کسی سمت اس کے قدم اٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو وہ وہی سمت ہے جو اقامت دین کی سمت کہلاتی ہے اور یہ صرف اس لیے کہ یہ راہ اس کے مشکلات کو یا اس کو مشکلات کے کانٹوں سے بھری ہوئی دکھائی پڑتی ہے قرآن اس کو دوسری تمام راہوں سے روک کر اسی راہ کی طرف بلاتا ہے مگر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی بہی خا ہوں وہ جواب دیتی ہے کہ یہی ہمارا ایمان ہے وہ کہتا ہے میں ہی تیرا ہادی اور نجات دہندہ ہوں وہ جواب دیتی ہے کہ اس سے کافر کو انکار ہے وہ کہتا ہے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا کبھی غلط بات نہیں کہتا کبھی اپنے دعووں کی بنیاد و گمان اور پچو پر نہیں رکھتا وہ جواب دیتی ہے کہ لاریب، وہ قرآن کہتا ہے پاس پاس اور صرف میرے پاس علم حقیقت ہے میں ہمیشہ صحیح راہ بتاتا ہوں تمہاری اور ساری انسانیت کی نجات کا راز صرف میری تعلیمات میں مثبر ہے وہ جواب دیتی ہے کہ بلا شبہ وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میرے سوا ہے باطل ہے جو کچھ میرے خلاف ہے سراسر جہل ہے جو کچھ مجھ سے ہم آہنگ نہیں اس میں تباہی اور نامرادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ جواب دیتی ہے یقیناً لیکن جب وہ یہ کہتا ہے کہ تیرے لیے میرے پاس میرے پاس صرف ایک وسیعت ہے اقامت دین کی وسیعت تو اس کی زبان جو اب تک اس کے ہر دعوے کی تصدیق میں اتنی تیز سی معن بند ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ان کا نفس ہیلوں اور تاویلوں کا لشکر تیار کر کے سامنے آ جاتا ہے تاکہ اس اضطراب کو کچل ڈالے جو اس منافقانہ خاموشی کے باعث اس کی روح کی گہرائیوں میں رونما ہوتا ہے مجرم انسان اگر اس کے اندر غیرت اور عزت نفس کی کوئی رمق باقی ہو لوگوں کے سامنے مجرم کی حیثیت سے آنا کبھی گوارا نہیں کرتا اگر اس غیرت اور عزت نفس کی حص میں احساس سے فرض کی حرارت بھی موجود ہوتی ہے تو وہ اسے مجبور کر دیتی ہے کہ اپنے جرم کا کفار ادا کرے اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے دامن سے اس داغ کو دھو ڈالے اور اگر یہ, صورت یہ حال نہیں ہوتی اور اس کا سینا اور احساس سے خالی ظاہر ہوتا ہے تو پھر اس کی تمام دماغی قابلیتیں اس بات پر صرف ہونے لگتی ہیں کہ کس طرح اس جرم کو این حق اور ثواب ثابت کر دے اس وقت اس کا نفس اس بے گنا کا فریب دینے میں ہماتن مشغول ہو جاتا ہے اور اس کے حکم سے اس کا دماغ تعویلوں کی ایک خوشنما نقاب تیار کر دیتا ہے جس کو وہ اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے آپ کو یہ محسوس کرا لیتا ہے کہ میں برسر غلط قطعا نہیں ہوں اس کے بعد اس کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی ایسا ہی محسوس کروا دے تاکہ اس کے داغ گناہ کی طرف کوئی انگلی اٹھانے والا نہ رہ جائے ٹھیک یہی حال اپنے فریض ملی اور مقصد زندگی کی بجا میں امت مسلمہ کا ہے وہ اپنے فرض کو چھوڑ بیٹھنے پر کچھ اسی قسم کے ادعائے بے گناہی کا مظاہرہ کر رہی ہے صدیوں کے انحطاط اور زوال نے اس کے احساس فرض کو بری طرح کچل کر رکھ دیا ہے اور ان بلند جذبات سے اس کا سینا تقریباً اجڑ گیا ہے جو کسی نسب العین کی بجا کے لیے ضروری ہوا کرتے ہیں خصوصاً و مال کی بازی و آرام کی قربانی اور امیدوں اور تمنا کی پامالی شرط اول قدم ہے اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جرم کو تسلیم کر کے تلافی کی کوشش کرتی اور اپنے نسب العین کو سنبھال لیتی سرے سے اپنی کوئی ذمہ داری ہی تسلیم کرنا نہیں چاہتی بلکہ طرح طرح کی دور اذکار تعویلوں سے اپنے رہے سہے احساس کو بھی دباتی جا رہی ہے یہ تعویلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور مختلف لوگ ادائے فرض کے مطالبے پر جواب میں مختلف معذرتیں پیش کرتے ہیں چونکہ یہی تعویلیں اور یہی معذرتیں دوسرے لفظوں میں فرار اور گریز کے یہی فلسفے امید، امت کے 99 فیصد سے زیادہ افراد کے لیے حجاب نظر بنے ہوئے ہیں اور جب تک ان کی بے حقیقتی واضح نہیں کر دی جاتی ان کا اپنے فرض کی طرف پلٹ آنا مخالصا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کا جائزہ لیا جائے اور پھر ان پر تنقید کر کے بتا دیا جائے کہ فی الواقع ان کی کیا قدر و قیمت ہے گریز کے فلسفے جہاں تک عام جائزے کا تعلق ہے یہ تاویلیں یا گریز کے یہ فلسفے پانچ ہیں ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ عمل کرنے والے کے لیے کسی حال میں بھی اپنی واقعی ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہو جانے کی راہ بند نہیں چناچے جن کو اللہ تعالی نے حسن عمل اور خشیت و انامت کی توفیق بخشی ہے وہ آج بھی دنیا پر ٹھیک ٹھیک عامل ہیں اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں اور امر بالمعروف کرتے رہتے ہیں رہ گئے قرآن و سنت کے اس طرح کے اجتماعی احکام جن کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے تو ان کا تعلق اسلامی حکومت سے ہے دین کی اقامت کر رہے ہیں حق کی شہادت دے رہے ہیں اور اس کے مخاطب مسلمانوں کے المر ہیں عوام نہیں ہیں اس وقت چونکہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہے اس لیے ان احکام کے اجرا و نفاذ کی ذمہ داریوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر کچھ احکام ایسے بھی ہیں جن کا تعلق براہ راست عام افراد سے ہے لیکن جن پر عمل نہیں ہو رہا ہے مثلا غیر اسلامی عدالتوں سے معاملات کا فیصلہ نہ کرنا اور غیر اسلامی قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرنا وغیرہ تو وہ ایسا اضرارن کر رہے ہیں اور یہ شریعت کا ایک عام اصول ہے کہ اشترار کے وقت ناجائز کام بھی مباح ہو جاتے ہیں اس لیے قرآن کے ایک حصے کو چھوڑ بیٹھنے اور اقامت دین کا فریضہ بھول جانے کا عمومی الزام صحیح نہیں ہے دوسرا گروہ کہتا ہے کہ بلا بلاشبہ ملت اسلامیہ کا مقصد وجود یہی اقامت دین ہی ہے لیکن موجودہ ناسازگار حالات میں اس نسب العین کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے لہذا اس وقت اس کی خاطر جد و جہد کرنا وقت اور قوت کو ضائع کرنا ہے اور دنیا کے سامنے اسے اعلانیہ پیش کرنا صرف مسلح کے خلاف اور ناقبت تندیشی کی دلیل ہی نہیں ہے بلکہ مفاد ملت کے لیے سراسر مضر اور مہلک بھی ہے اس لیے سر خدمت دین کی کچھ ایسی جزئی تدبیریں اختیار کی جانی چاہیے جو ممکن العمل ہوں اور تجربے سے دین کے احیاء میں مفید ثابت ہو چکی ہوں اور جو آگے چل کر ہمارے اس نسب العین کے لیے حالات کو نسبتاً کچھ زیادہ سازگار بنا دینے والی ہوں پھر جب یہ آج کے حالات بدل جائیں اور ہمارے اس مشن کے لیے وہ اتنے سازگار نہ رہ جائیں گے جتنے کے اب ہیں اس وقت اس کے لیے براہ راست جد و جہد شروع کی جائے گی تیسرے گروہ کا انداز فکر یہ ہے کہ اس نصب کے برحق ہونے میں کوئی کلام نہیں مگر اس کے لیے صدیق اور فاروق درکار ہیں اور ہم ایسے بن نہیں سکتے اس لیے ہمارے بس کا کام یہ ہو ہی نہیں سکتا جس مشن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی تیس برس سے زیادہ نہ چلا سکی اس کے لیے ہم جیسے ضعیف کا دم خم دکھانا تقدیر سے لڑنا ہے اب وہ زمانہ نہیں آ سکتا برسوں تیرہ سو برس پہلے گزر چکا ہے چوتھا گروہ یوں سوچتا ہے کہ کام کی کوئی راہ کھلے اور کوئی قافلہ اس پر کامیابی اور کامزنی گامزنی کا مظاہرہ کرے تو ہم بھی اٹھڑ کھڑے ہوں گے گویا کسی جدوجہد کا شروع ہو جانا بھی ان کے لیے اقدام کو ضروری نہیں اقدام ضروری ہوگا جبکہ کچھ لوگ آگے چلنے والے انہیں نظر آ جائیں اور وہ مضبوطی اور ثابت قدمی دکھا کر ایک حد تک راستے کو صاف بھی کر دیں جب تک ایسا نہیں ہو جاتا اس کے لیے جدوجہد میں شریک ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حضرت امام مہدی یہ آنے کے منتظر بیٹھے ہیں اس گروہ کو اگرچہ اس نصب العین کے برحق ہونے سے اختلاف نہیں ہے مگر اس کے سوچنے کا انداز کچھ اس طرح کا ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کے بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے اور انہی کی زیر سرکردگی یہ مہم چلائی جائے گی ان کی آمد سے پہلے اس کام کی عام امت پر کوئی خاص ذمہ داری ہے ہی نہیں اس لیے ہم خواہ مخواہ یہ درد سر خریدنا نہیں چاہتے یہ سارے گروہ اور ان کے خیالات مسلمانوں کے ان حلقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو مذہبی اور دین دار حلقے کہلائے جاتے ہیں رہ گئے وہ لوگ جو دین کے قلاوے کو اپنی گردن سے عمل اتار کر پھینک چکے ہیں اور جو اپنے مسائل زندگی میں قرآن و سنت کی اتارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو ان کے خیالات سے تعرض کرنا فضول ہے کیونکہ وہ اس بات کے حقدار ہی نہیں ہے کہ اس بحث میں ان کی باتوں کو بھی کوئی جگہ دی جائے بلکہ وہ شاید خود بھی اسے ناپسند کریں گے اب آئیے ترتیب وار ہر گروہ کے خیالات کو دلائل کی میزان میں تول کر دیکھیں تاکہ ان کا صحیح وزن معلوم ہو سکے اور یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ آیا ان تعویلوں میں سے کوئی ایک تعویل بھی ایسی ہے جس سے واقعتا ہمارے ذمہ داری اور مشغولیت کچھ ہلکی ہو جاتی ہو نمبر ایک دین کے جزوی اتباع پر ایمان پورے مجموع شریعت کی پیروی کا جواب اس امر کا دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ قرآن و سنت میں صرف نماز روزے اور حج و زکوۃ ہی کے فرائض کا ذکر ہے اور مومن سے صرف انہیں احکام کی بجاوری کا مطالبہ کیا گیا ہے اسی طرح یہ کہنے کی بھی کوئی جسارت نہیں کر سکتا کہ عبادات اور اخلاق کے ماسے وا جو احکام ہے وہ ناوز باللہ محض بھرتی کے مضامین کی حیثیت رکھتے ہیں بخلاف اس کے یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ کتاب و سنت میں جو احکام ہیں وہ بندگی کا ایک جامع نظام اور زندگی کا ایک جامع ضابطہ ہیں اور ان کا ایک ایک جز اتباع اور عمل ہی کے لیے آپ ان میں عملی طور پر جو فرق مراتب جو فرق مراطب چاہیں کر لیں اور ان کے اجر و ثواب میں بھی باہم جو نسبت چاہیں متعین کر لیں لیکن عملی طور پر کسی تفریق کے نہ آپ حقدار ہیں اور نہ اس کی کوئی اور ضرورت ہے ایک غلام کا فرض اپنے آقا کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی تعمیل ہے اس کو یہ حق کبھی نہیں پہنچتا کہ ضروری اور غیر ضروری کی بحثیں پیدا کر کے بعض حکموں کو تو مانے اور بعض سے بے رخی برت جائے آقا کا حکم بہرحال حکم ہے جسے ہر صورت میں پورا ہونا چاہیے مسلمان نے بھی اللہ تعالی کی بندگی اور کامل بندگی اور ہما وقتی غلامی کا عہد کیا ہے اب اگر مثال کے طور پر اس آقا کی طرف سے اس کے پاس دو حکماتے ہیں ایک تو یہ کہ نماز پڑھو دوسرا یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو تو اس کا فرض ہے کہ وہ یکساں کے ساتھ ان دونوں حکموں پر عمل کرے اس لیے کہ وہ ان میں سے پہلے پر عمل کرتا ہے اور دوسرے حکم کو سن کر خاموش ہو رہتا ہے تو کون ہے جو اس کے اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت اور اس کی کتاب الاحکام یعنی قرآن کی پوری پابندی قرار دے سکے پھر یہ کیا ستم ہے کہ قرآن کے ایک دو نہیں بیسوں احکام معطل ہو کر رہ گئے ہیں اور پھر بھی ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم اتباع دین کے مطالبے سے پوری طرح عہدہ برا ہو رہے ہیں سیاسی اقتدار سے محرومی کا عذر رہا یہ عذر کہ ہم تو ان احکام کے سرے سے مکلف اور مخاطب ہی نہیں ان کے نفاذ کی ذمہ داری تو مسلمانوں کے علول امر پر ہے آج چونکہ اسلامی حکومت موجود نہیں ہے اس لیے ان کے احکام کے نفاذ کا سوال باقی ہی نہیں رہ گیا ہے اور اس وقت یہ ذمہ داری ساقت ہے تو یہ کھلا ہوا ازرے گناہ ہے اور ایسا ازر گناہ جو خود اس گناہ سے بھی بدتر ہے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اے مسلمانوں کے تم چور کا ہاتھ کاٹ دو یا یہ کہ اے اسلامی حکومت کے ذمہ دارو تم زانی کو کوڑے مارو بلکہ اس طرح کے قوانین کا اور ان کے نفاذ کا جب وہ حکم دیتا ہے تو مخاطب پوری امت کو بتاتا ہے مثلا آئے سرقہ ہی کو لے لیجئے جس کے الفاظ یہ ہیں وہ تارقو تاریخ ہوما چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹ دو سرح معئے ان لفظوں کے اندر اگرچہ یہ سراہد نہیں ہے کہ خطاب اس حکم کا کھنتے مگر دو وجوہ یہاں ایسی ہیں جن کے باعث بنیادی طور پر اس حکم کا مخاطب اہل ایمان کا پورا گروہ ہی قرار دیا جا سکتا ہے ایک تو یہ اصول کے جب تک کسی حکم کے بارے میں یہ سراہت نہ ہو کہ کوئی یا کوئی زبردست قرینہ نہ موجود ہو کہ یہ حکم فلان خاص شخص یا گروہ کے لیے ہے اس وقت تک تو اس کو سارے اہل ایمان کے لیے عام سمجھا جائے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے تین آیتیں پہلے جو کچھ فرمایا گیا ہے اسے یا ایوہل لدینہ آمنوں کہہ کر یعنی تمام اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ درمیان کی دو آیتوں میں کفار کے انجامِ بد کا ذکر ہے اور اس کے بعد ہی یہ آئے تک طریقہ ارشاد ہوئی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یا ایو الدینہ آمنو کے خطاب سے جو کچھ یہاں بیان فرمایا گیا ہے ہاتھ کاٹنے کا یہ حکم بھی اسی کے اندر شامل ہے اور اس کا مخاطب نہ کوئی خاص فرد ہے نہ مسلمانوں کا کوئی خاص گروہ بلکہ سارے مسلمان ہیں چنانچہ علامہ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو اے مسلمانوں چوروں اور ان تمام مجرموں پر جن کے لیے میں نے دنیا میں سزائے مقرر کر دی ہیں میرے احکام جاری کرنے میں ذرا بھی کوتا ہی نہ کرنا تفسیر ابن جریر جلد سات صفحہ 133 غور سے دیکھیے ایک جگہ فقر کے مخاطب حقیقی کی تصریح اللہ نے الناس کے لفظ سے کی ہے اور دوسری جگہ ایوہ المؤمنین کے لفظ سے یا الل امر کے کہہ کر نہیں فرمایا یہی نہیں بلکہ ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دی کہ مخاطبت کا یہ عموم صرف اسی آیت سرقہ تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام تعزیراتی احکام کا حال یہی ہے اور ان سب میں بنیادی خطاب سارے اہل ایمان کی طرف ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان احکام کے نفاذ کی اصل ذمہ داری پوری امت پر ہے اس لیے یہ عذر کہ چونکہ ان کے ان احکام کے مخاطب المر ہیں اس لیے امت کے عام افراد کی ان کے سلسلے میں کوئی مسکولیت ہے ہی نہیں ایک ایسا عذر ہے جو کبھی بھی قابل تسلیم نہیں رہا البتہ اس سلسلے میں ایک بات ضرور صحیح ہے صرف صحیح ہی نہیں بلکہ قطن ضروری بھی ہے اور وہ یہ کہ ان قوانین کا اجرا الامر ہی کے ذریعے ہوگا کیونکہ نظم مملکت کا تقاضا یہی چاہتا ہے ورنہ معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی اور کوئی اجتماعی نظام باقی رہ ہی نہیں سکے گا حالانکہ اسلام سے بڑھ کر نظم و انضباط کا اور کوئی خواہاں نہیں اب جب کہ دو باتیں اپنی اپنی جگہ ثابت شدہ اور مسلم ہو چکی ہیں ایک تو یہ کہ اجتماعی احکام کی اصل مخاطب اور ذمہ داری پوری امت ہے اور دوسری یہ کہ ان کا بالفعل فیل نفاذ صرف المر کرتے ہیں تو ان دونوں مسلم باتوں کا متفقہ مطلب یہ ہے کہ المر ان احکام کا اجراء اور نفاذ پوری امت کی طرف سے اور اس کی نیابت میں کرتے ہیں نہ کہ اصل مخاطب اور ذمہ دار کی حیثیت سے اس حقیقت واقعی کے پیش نظر ایسی حالت میں جبکہ یہ نیابت کرنے والے کسی وجہ سے موجود نہ ہوں یا موجود ہیں مگر وہ اپنا فریضہ ادا نہ کر رہے ہوں اس ذمہ داری کا رخ لازماً آپ سے آپ اصل مخاطب یعنی پوری امت کی طرف ہو جائے گا اور اس کے لیے یہ ضروری ہو جائے گا کہ اگر المر موجود نہ ہو تو ان کا وہ تقرر کرے اور اگر موجود ہوتے ہوئے ان احکام کو نافذ نہ کر رہے ہوں تو انہیں اس کے لیے یا تو مجبور کرے یا انہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو ان کی جگہ پر لائے زیادہ واضح لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ان احکام کی نوعیت فرض کفایا کی ہے اگر اول العمر کے گروہ نے ان کی تعمیل کر دی تو پوری امت کے سر سے یہ فرض ادھر جا اتر جاتا ہے بصورت دیگر یہ ایک اجتماعی گنا ہوگا جس کا وبال پوری امت پر رہے گا یہاں پہنچ کر ایک اور سوال بھی کیا جائے گا اور وہ یہ کہ ہمارے پاس وہ سیاسی اقتدار کہاں ہے جو ان احکام کے نفاذ کے لیے ضروری ہے اور جس کی موجودگی ہی میں اپنی امت اپنے اندر سے ال الامر کا تقرر کر سکتی ہے اور پھر ان کے ذریعے اپنے اس فریضے سے عہدہ برا ہو سکتی ہے یقینا یہ ایک سنجیدہ سوال ہے اور اس بات سے اختلاف کی گنجائش نہیں کہ ایسے احکام کے نفاذ کی اصل ذمہ داری اور مخاطب اگر پوری جماعت ہے مگر عمل ان کا نفاذ قوت قاہرہ یعنی اقتدار حکومت ہی کی موجودگی میں ہوگا اس اقتدار کے بغیر ان احکام کا جاری کرنا ممکن ہی نہیں اس لیے اس کام کے لیے یا یوں کہیے کہ قرآن کے ایک بڑے حصے پر عمل کے لیے سیاسی اقتدار کا وجود ضروری ہے لیکن اس سوال کے سلسلے میں سوچنے کی بات کیا ہے آیا یہ کہ سیاسی اقتدار کے نہ ہونے کی صورت میں ہماری اور آپ کی ذمہ داریوں میں کمی آ جاتی ہے یا یہ کہ وہ اور زیادہ سخت اور گراں ہو جاتی ہیں؟ آیا ہم آیا ہم کو خدا کا شکر ادا کر کے اس بات پر اطمینان کا سانس لینا چاہیے کہ چلو قرآن کے ایک حصے پر تو عمل کرنے سے آزادی ہو گئی یا اس اقتدار کے حاصل کرنے کی صحیح کرنی چاہیے جس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے پروردگار کے کتنے ہی احکام پر عمل پیرا ہونے سے اور عمل پیرا ہونے کی سعادت سے محروم ہیں نہ صرف یہ کہ سعادت سے محروم ہے بلکہ اس کی بندگی کا حق قدا کرنے کی کوئی صورت باقی ہی نہیں رہ گئی ہے اور کتاب الہی کو چھوڑ بیٹھنے اور بھول جانے کی قدیم سنت زلال دہرانی پر پڑ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے دماغ کو منطقیانہ قیل و قال سے پاک کر کے کان اپنے قلب و ضمیر کی آواز پر لگا لیجئے اور سنیے کہ وہ ان سوالوں کا کیا جواب دے رہے ہیں یقین جانئے جس قلب میں بھی ایمان کی حرارت موجود ہوگی وہ کبھی سکون اور اطمینان کے ساتھ اس صورتحال کو برداشت کرنے کی اجازت نہ دے گا اس لیے ان احکام کو نافذ کرنے والی قوت کے موجود ہونے کی شکل میں اگر امت پر صرف ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ان کو نافذ کرائے تو اس کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اس پر دو فرض عائد ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ پہلے وہ اس قوت کو حاصل کرے دوسرا یہ کہ قوت حاصل ہو چکنے پر کو نافذ کرائے کیونکہ ایک یہ مانا ہوا اصول ہے کہ جس پر کسی فرض کی ادائیگی موقوف ہوتی ہے جس چیز پر کسی فرض کی ادائیگی موقوف ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا خود فرض ہو جاتا ہے اب اس آپ اس شخص کو ملامت کرنے میں شاید ایک بھی توقف نہ کریں جو نماز اس سے نہیں پڑھتا کہ اس پر یہی الزام لگائیں گے کہ یہ اپنے فرض سے جی چورا رہا ہے اس کے دل میں نماز کی نہ کوئی اہمیت ہے نہ محبت ورنہ ایسا عذر لنگ نہ کرتا اور دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ کر سب سے پہلے قرآن یاد کرنے کی کوشش میں یا جائے نماز پاک کرنے کی تدبیر میں لگ جاتا پھر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ مسلمان آج قرآن احکام کے ایک بڑے حصے کو معطل کر کے صرف اس لیے مطمئن بیٹھا ہے کہ ان پر عمل کرنے کے لیے جس اقتدار کی ضرورت ہے وہ میسر نہیں ہے اور اس جھوٹے اطمینان پر اس کی مومنانہ حس کو ذرا بھی ٹھیس نہیں لگتی اور نہ اس کے تقوا پر اس کی نگہ احتساب کوئی حرف رکھتی نہ اسے اپنا یہ عذر ازر لنگ معلوم ہوتا ہے وہ ذرا نہیں سوچتا کہ اگر یہ اقتدار اسے میسر نہیں تو اس کا اولین فرض ہے کہ اسے اپنی ساری قوتیں اور اپنی تدبیریں صرف کر کے حاصل کرے بلا شبہ یہ ایک بڑا دشوار کام ہے اور یہ اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے ساری طاقت نچوڑ نہ ڈالی جائے لیکن سوال یہ ہے کہ مومن کی طاقت خواہ ہو ذہنی ہو دماغی ہو جسمانی ہو یا جانی ہو کس کام کے لیے آخر اس کے دل و دماغ کی قوتیں اور اس کی جان و مال اس کی اپنی ملکیت تو ہیں ملکیت تو ہے نہیں کہ انہیں سینت کر رکھے بلکہ جس روز اس نے ایمان کا اقرار کیا تھا اسی روز یہ چیزیں اللہ تعالی کے ہاتھ اس کے رضا کے عوض بیچ چکا ہے ان اللہ مین الجنہ سورہ توبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں اس خرید و فروخت کے ہو جانے کے بعد ان چیزوں کی حیثیت اب اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتی کہ وہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت کے طور پر رکھی ہوئی ہے امانت کے بارے میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جب بھی اس کا مالک اسے طلب کرے بلا چون چرا اس کے حوالے اس کو کر دینا امانت دار کا فرض ہے اس لیے جب تک کوئی مومن اپنے مومن ہونے سے انکار نہیں کرتا اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ اس کے پاس رکھی ہوئی اپنی امانت جب اور جس طرح طلب کرے وہ اسی وقت اور اسی طرح اسے لاکر حاضر کر دے یہ بات کہ یہ اپنی امانت اس نے اپنے مومن بندے کے پاس کس لیے رکھ چھوڑی ہے اس کی کتاب ہی بتا سکتی ہے یہ کتاب کہتی ہے جاہدو بے توبہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے یعنی یہ کہ وہ مقصد جس پر مومن کی جان و مال خرچ ہونے کے لیے ہے وہ اللہ کی راہ دوسرے لفظوں میں اس کا دین ہے اس لیے وہ اپنے فرض بندگی سے سبکدوش اگر ہو سکتا ہے تو صرف اسی شکل میں کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں نثار کرنے سے دریغ نہ کرے ورنہ جو چیز خدا کی خریدی ہوئی اور ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہے اسے اندل مطالبہ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا کوئی معمولی جرم نہ ہوگا بلکہ بدترین قسم کی خیانت اور کمینہ پن ہوگا کہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ شخص اپنے اوپر اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے جس کے پاس خدا نے اپنی چند امانتیں اس لیے رکھ چھوڑی ہیں کہ جب اس کی اطاعت امر کی راہ میں کوئی مانے پیش آئے تو ان کے ذریعے اس معنی کو دور کرنے کی کوشش کرے اور ہر ممکن کوشش کرے لیکن اس کا حال یہ ہو کہ موانے پیش آنے کی صورت میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی امانتوں سے کام لے کر انہیں دور کرے کرتا ہے یہ ہے کہ موانے کا عذر کر کے اس حکم سے ہی اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے لیتا ہے اور پھر اطمینان کے ساتھ نمانتوں کو غاصبانہ طور پر اپنی خواہشوں کی چاکری میں لگائے رکھتا ہے اضرار کا عذر یہ عذر لنگ تو ان احکام کے سلسلے میں تھا جن پر غیر اسلامی اقتدار بالا کی موجودگی میں عمل فی الواقع نہیں ہو سکتا اب رہ گئے بعض وہ حکام دین جن پر عمل کرنے سے یہ اقتدار کفر بھی مانے نہیں ہے لیکن پھر بھی انہیں چھوڑ رکھا گیا ہے تو ان کے سلسلے میں یہ عزر پیش کیا جاتا ہے کہ ایسا استرارن ہو رہا ہے اور استرار کی حالت میں حرام بھی جائز ہوتا ہے غور کیجئے تو صاف نظر آئے گا کہ یہ عذر ہی جیسا بے وزن عذر ہے اور یہ کہ اس طرح کی بات یا تو اپنی عام اجتماعی ذہنیت کے غلط مطالعے کی بنا پر کہی جا سکتی ہے یا پھر رخصت اشترار کی ضروری حدود اور شرائط سے انتہائی ناواقفیت واقفیت کی بنا پر چنا چاہیے جس قانون اشترار کی آڑ لی جاتی ہے اس کے الفاظ دیکھیں فمن اضطر ولا فلا اسمع ان اللہ غفور الرحیم سرک البقرا البتہ جو شخص مجبور ہو جائے اور بحالت مجبوری حرام کھا کر اپنی جان بچا لے اس حال میں کہ اس حرام شہ کے کھانے کی نہ تو کوئی وہ رغبت رکھتا ہو اور نہ ہی ناگزیر مقدار سے تجاوز کرتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقینا اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ الفاظ ایک حرام شے کے استعمال کی رخصت دیتے ہیں مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں سے ایک ایک شرط کا پورا ہونا ضروری قرار دیتے ہیں ان میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حالت واقعی مجبوری کی ہو اور قصبے حلال کی تمام تدبیریں اس حد تک بیکار ہو چکی ہوں کہ بس لکمۂ حرام کے سوا اب جان بچانے کا کوئی ممکن ذریعہ باقی نہ رہ گیا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال غیر و باغ ہو یعنی دل میں اس کی کوئی رغبت نہ ہو بلکہ اس کا استعمال کیا جائے تو پورے احساس ناگواری اور شدید جذبہ کراہت کے ساتھ کیا جائے تیسری شرط یہ ہے کہ حرام کا یہ استعمال بھی بس اسی حد تک کیا جائے جس حد تک جان بچانے کے لیے ناگزیر ہو اگر ان تینوں شرطوں کے ساتھ کوئی شخص ایک ناجائز شے کا استعمال کرے تو یقینا اللہ تعالی کے ان میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری ہونے سے رہ گئی تو پھر اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور اگر اس شکل میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کی کھلی ہوئی دھاندلی ہوگی اور اسے اللہ تعالیٰ کے حضور غالباً اس کا بھگتنا پڑے گا اسلامی قانون اعترار کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی اب اس کی روشنی میں اپنے اجتماعی طرز عمل کا ٹھیک ٹھیک جائزہ لیجئے اور پھر اپنی ملت کے ان خدا پرستوں کی تعداد بتائیے جو اقتدار باطل کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے مصرفین کی اطاعت کرنے لا دین اسمبلیوں میں جا کر قانون ساز بننے غیر اسلامی عدالتوں میں اپنے معاملات لے جانے اور تاغتی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے میں وہی مجبوری وہی ناگواری اور وہی کراہت محسوس کرتے ہوں جو ایک مومن کی خنزیر کی بوٹی حلق سے نیچے اتارنے میں ہو سکتی ہے کیا کروڑوں انسانوں کا یہ بھاری امبو غیر اللہ کی حاکمیت اور مشرقین کی اطاعت کو حقیقتاً اسی اخترار کے ساتھ برداشت کر رہا ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے کیا مسلمانوں کے یہ گروہ جو صبح سے شام تک تاغتی عدالتوں کا طواف کیا کرتے ہیں یہ سب اپنے اس فعل کو اصلن حرام ہی سمجھتے ہیں اور اس کو محض انتہا مجبوری کے وقت بھی اختیار کرتے ہیں اور ان میں اپنی اغراض نفس کی پیروی حدود اللہ سے بے اتنائی اور احکام شریعت سے سرتابی کا کوئی دایہ کار فرما نہیں ہوتا کیا وہاں وہ فی القع صرف اس لیے جاتے ہیں کہ انہیں اپنی جان و مال کی حفاظت کا کوئی امکانی راستہ باوجود جستجو کے نہیں ملتا؟ کیا یہ جج اور میجسٹریٹ صاحبان جو اپنی زندگیاں غیر اسلامی آئینوں اور قوانین کے مطابق داد انصاف دینے میں گزار دیتے ہیں در حقیقت مخصمہ ہی کے شکار ہوتے ہیں اور اپنی اس مجبوری کی بنا پر اپنے مشغلے کو گوارا کرتے ہیں کیا جس وقت وہ اللہ کے قوانین پس پشت ڈال کر خدا شناس انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کا دل اپنے اس فعل کی برائی کا کوئی احساس رکھتا ہوتا ہے اور اپنی اس حالت پر کڑ رہا ہوتا ہے کیا وہ یہ کام بالکل غیر باغن ولا عادن ہو کر انجام دیتے ہیں اگر ان سوالوں کا جواب نفی میں نہیں ہے تو یقیناً یہ سب لوگ فلا اسما علیہ کی رخصت اور رعایت کے مستحق ہیں کاش ایسا ہوتا مگر خود احتسابی کی جرت سے کام لے کر حقیقت حال کا جائزہ لیجئے تو مشاہدہ آپ کو یہ ماننے پر مجبور کر دے گا کہ ان عدالتوں میں جاتے وقت یا ان کی کرسیوں پر بیٹھتے وقت شدت اضطرار کی ضرورت کا عموماً تصور تک نہیں پیدا ہوتا ان کرسیوں تک وہ مسلمان پہنچتا ہی کب ہے جو فقر و فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہو اور جس کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ کار رہ ہی نہ گیا ہو کہ بقائے حیات کی خاطر بس یہی رزق خبیث قبول کر لے ان جگہوں تک تو پہنچ وہی لوگ پاتے ہیں جو پہلے ہی سے آسودہ حال ہوتے ہیں یا کم از کم اس انتہائی قسم کے افلاس میں مبتلا نہیں ہوتے جس کو مقصد کہا جا سکے اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ سب کچھ نہایت ٹھنڈے دل سے اور شوق رغبت کے ساتھ کیا جا رہا ہے اولاد کو تعلیم دے کر تیار ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کرسیوں تک پہنچ جائیں اور جو پہنچ جاتا ہے وہ ترقی اور درجات کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے یعنی ترقی درجات کی کوششوں میں مصروف رہتا ہے حالانکہ اگر واقع اختراری حالت ہی کی وجہ سے کوئی یہ ذریعہ معاش اختیار کیے ہوتا تو اس کے اطمینان کا فطری تقاضا یہ تھا کہ اس پر ہرگز مطمئن نہ ہوتا اور اسے چھوڑ کر کوئی جائز ذریعہ معاش پالنے کے لیے بے چین رہتا مگر ایسے لوگ چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی شاید نہ مل سکے پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کھلی ہوئی تعبت نوازی کو ضرار نام کس طرح دیا جا سکتا ہے اس طرح اگر فلحقیقت ہم خیر اللہ کی حاکمیت کے دل سے منکر ہوتے ہیں اور ہماری غیرت ایمانی اس سے متنفر ہوتی ہو تو ہم یوں گھروں کے ایش اور مدرسوں کی قیل و قال اور ہجروں کی رہائشوں میں سکون کے ساتھ مشغول نہ رہتے اگر ہم سے کچھ نہ بن پڑتا تو کم سے کم یہ تو کرتے ہی کہ اس منکر اعظم کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کرتے اور نہ اس کے سلسلے میں کسی اعتقادی اور قولی مداہنت کے روادار ہوتے اس کے بخلا ہوتا یہ کہ وہ اپنی زبان کی پوری قوت سے اس کی کھلی مخالفت کرتے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا تو اس سے دلی نفرت تو بہرحال رکھتے ہی کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد کے مطابق یہ ایمان کی آخری حد ہے آپ برائیوں اور برے لوگوں کی سلسلے میں اہل ایمان کا رویہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں من جاہدہم بیدہی فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہی فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہی فہو مؤمن وليس وراء ذالک من الایمان حبت خرد المسلم جس نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے ان سے جہاد کیا وہ مؤمن ہے جس نے اپنی زبان کے ذریعے سے ان سے جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے جس نے اپنے دل کے ذریعے سے جہاد کیا وہ بھی مؤمن ہے اس کے بعد رائی برابر بھی ایمان نہیں رہ جاتا مگر یہاں حال یہ ہے کہ اتنی بڑی برائی سے کسی نفرت اور کراہت کی ضرورت کا سوال تو الگ رہا اسے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا گیا ہے حتیٰ کہ اس کے قیام کے لیے حلف وفاداری اٹھا لینے میں بھی کوئی مذائقہ باقی نہیں رہ گیا اور اس کی بقا کے لیے اعلانیہ جسم و دماغ کی ساری قوتیں نثار کی جا رہی ہیں کیا ایک قابل نفرت شے سے یہی برتاؤ کیا جانا چاہیے ایسی کھلی ہوئی برائیوں کے بارے میں اگر ایمان کے اس کم سے کم تقاضے کا اظہار بھی نہ ہو سکے جس کے حدیث میں وضاحت کی گئی ہے تو پھر ایسے ایمان کو زندہ ایمان کیسے کہا جا سکتا ہے آخر کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے اگر اس کے دامن کو اتنی جائے ہمارے عام رویے سے ظاہر ہو رہی ہے تو یقین رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی برائی اور قرآن کی کوئی قانون شکنی بھی اس کے دائرے سے باہر نہیں رہ سکتی ایسی حالت میں تو ایک مسلمان اپنے نفس کی پیروی سے لبریز اپنے نفس کی پیروی اسی آزادی سے کرتا رہے گا جس آزادی سے خدا کے منکر کیا کرتے تھے اور اخلاق و خدا پرستی کے وہ سارے اصول اور ضوابط بیکار رہ جائیں گے جن کی تعلیم کے لیے قرآن کو اتارا اور صاحب قرآن کو بھیجا گیا تھا لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اخترار کا یہ وہ منمانہ مفہوم ہے جس سے اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بری ہیں ہم اس پستی تک جس طرح پہنچتے ہیں اسے بھی سمجھ لینا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ جب ایک برائی کسی سوسائٹی میں پہلے پہل نمودار ہوتی ہے تو سوسائٹی کا اجتماعی ضمیر اس پر نفرت اور ملامت کا اظہار کرتا ہے لیکن اس نفرت اور ملامت کا جذبہ قوی اور عام ہوتا ہے تب وہ برائی دب جاتی ہے ورنہ وہ جڑیں پکڑنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ برگ و بار لانے لگتی ہے اب اگر اس سوسائٹی کے خیر پسند لوگ بھی اپنے امکان بھر اس کی جڑیں اکھیڑنے کی کوشش میں برابر لگے نہ رہیں اور اس کے خلاف رسمی اظہار خیال کر دینے ہی کو کافی سمجھ لیں تو رفتہ رفتہ ان کے اندر سے بھی اس کی نفرت کا احساس مدھم ہوتا چلا جائے گا اور زیادہ دن نہیں گزر پاتے کہ وہ برائی برائی نہیں رہ جاتی اور خاص و عام کم و بیش بھی اس کے رنگ میں رنگے نظر آتے ہیں وہ اس وقت معاشرے کی ایک ضرورت بن جاتی ہے اس پر استحسان یا کم از کم عباہت کا ٹھپا لگا دیا جاتا ہے اور اس کے اپنی اصولی اخلاقیات تک میں رد و ناگوار نہیں رہ جاتا یہ ایک مسلمہ نفسیاتی حقیقت ہے اور سوسائٹی میں برائیوں کا پھیلاؤ ہمیشہ اسی پرواز پر ہوتا آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جہاں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے بالمعوفی و لطن منکر یعنی بخدا تم معروف کا حکم ضرور ہی کرتے رہنا اور منکر سے ضرور ہی روکتے رہنا وہیں اس بات سے بھی خبردار کیا گیا تھا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ بِقُلُوبِ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ابو دَعُود ورنہ اللہ تم سب کے دلوں کو ایک جیسا بنا دے گا لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے اس ہدایت اور اس تنبیح کو اپنے دماغوں میں محفوظ رکھا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ برائیوں میں غرق ہو جانے کے مذکورہ بالا نفسیتی اصول نے انہیں پوری طرح اپنے زد میں لے لیا جس وقت فکری گمراہیوں اور عملی خرابیوں نے ان کے اندر گھسنے کی کوشش کی انہوں نے ان کی مزاحمت نہیں کی اور آہستہ آہستہ ان سے مانوس ہوتے گئے پھر جب اسی حالت پر صدیاں گزر گئیں تو اب وہ صورت پیدا ہو چکی ہے جس کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یعنی عام مسلمانوں کے دل ان کے دماغ ان کے نقطہائے نظر اور ان کے انداز فکر بھی بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں جس چیز سے نفرت ہونی چاہیے تھی اس سے رغبت کی جا رہی ہے جس چیز سے بھاگنا چاہیے تھا اس کی طلب میں دوڑ لگائی جا رہی ہے جس چیز کو پیروں تلے روند ڈالنا چاہیے تھا وہ دانتوں سے پکڑی جا رہی ہے ان کے پیغمبر نے انہیں ایمان کی آخری یہ حد بتلائی تھی کہ برائی کوئی بھی ہو اس سے دل میں نفرت رکھی جائے ایسی نفرت جو اس برائی کو مٹا ڈالنے کے برابر ابھارتی رہے اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی برائی کا پسند کرنا ہی ایمان کے منافی نہیں قرار دیا تھا بلکہ اسے دیکھ کر اپنے اندر جذبہ نفرت نہ پانے کو بھی ایمانی موت کی یقینی علامت ٹھہرایا تھا مگر اب آپ کے پیرو کے اس امر پر شرار سا ہے کہ ہم کسی کراہت اور احساس نفرت کے بغیر انسانی حاکمی سلامیہ دیں گے ان کی اطاعتوں کا جو جوا ہے اپنی گردنوں پر رکھیں گے ان لوگوں سے اپنے معاملات کا فیصلہ کرائیں گے جنہوں نے اپنی عدالت گاہوں میں خدا کا داخلہ بند کر رکھا ہے بلکہ خود بھی انہیں کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے کریں گے اور اگر موقع ملا تو خود بھی اپنی حاکمیت کا پھرے را لہرا دیں گے اپنی آزاد مرضی سے قانون سازیاں کریں گے جس چیز کو چاہیں گے جائز اور جس کو چاہیں گے ناجائز ٹہرائیں گے اور پھر نہ ہمارا دین جائے گا نہ ہمارا ایمان خراب ہوگا نہ ہماری توحید متاثر ہوگی نہ ہماری عبودیت پر حرف آئے گا نہ ہمارا اتباع رسول کا دعویٰ غلط ٹھہرے گا نہ ہم پر کتاب الہی کے چھوڑ بیٹھنے کا الزام عائد ہوگا اور نہ ہی ہم اپنے اللہ سے عہد کے مجرم ہوں گے کیوں اس لیے کہ ہم حالت اشترار میں ہیں اسے فریب نظر کہیے یا فریب نفس۔ بہرحال اس میں ذرا شک نہیں کہ یہ ایک انتہائی مغلک اور خطرناک فریب ہے اس کی خطرناکیوں اور ہلاکتوں کا پورا پورا اندازہ آپ کو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس دور کے دور رس نتائج کا قدر تفصیلی جائزہ لے لیں جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں پر مرتب ہوتے ہیں غیر اللہ کی حاکمیت میں ایک وفادار رعایا بن کر رہنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ہم نے اسلام کی ایک بنیادی تعلیم کی خلاف ورزی کی بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ اب ہماری پوری زندگی شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے گی جو اسلام کے مطلوبہ سانچے سے بالکل مختلف ہو اب ہمارے معاشرے کی تاسیز ہمارے تمدن کی اٹھان ہمارے نظام تعلیم کی تربیت اور ہمارے معاشی اور اقتصادی مسائل کی تنظیم ایسی بنیادوں پر ہوگی جو ہماری خواہشوں کے الر رقم ہم کو اپنے اجتماعی مسلک اور اپنے تصورات زندگی سے دور پھینکتی چلی جائیں گی غیر الہی قوانین کے مطابق فیصلات کرنے اور کرانے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ایک گناہ سرزد ہو رہا ہے بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان بہت سے احکام اسلامی کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے اور ان کی وقت دلوں سے محفوظ ہونے دی گئی ہے جو ہماری زندگی کے ایک دو نہیں بلکہ بے شمار معاملات سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بند کر دیا اور اس کے صرف اتنے حصے اکتفا کر لیا جس کا تعلق بس چند مذہبی رسوم اور عبادات سے ہے یہ محض عالم قیاس کی باتیں نہیں ہیں بلکہ واقعات اور حقائق ہیں جنہیں ہر وہ شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے جس نے اپنے دینی احساس کو کند نہ بنا لیا ہو ملت کے علم برداروں نے قرآن کے ایک حصے کو اقتدار کے حاصل نہ ہونے کا عذر کر کے اور اول امر کو اس بنیادی اس کا بنیادی مخاطب قرار دے کر اور پھر اشترار کی آڑ لے کر زمانہ سازی کی جو روش اختیار کی تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قرآن کے کتنے ہی احکام اور اصولوں سے ان کا علمی رشتہ کٹ کر رہ گیا ہے اور دین کے ان بنیادی اصولوں اور اس کے ان اہم تقاضوں سے اس جب علیحدگی پر ایمانی خودی مسترب تو ضرور ہوئی مگر جوں جون وقت گزرتا گیا یہ اضطراب سکون اور اطمینان سے بدلتا گیا یہ اضطراب سکون اور اطمینان سے بدلتا گیا اور اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دین صرف انہی چند عبادات اور مذہبی رسوم تک محدود ہو کر رہ گیا ہے جن کو لوگ عموماً ادا کر لیا کرتے ہیں اور ان کے علاوہ جو کچھ ہے دین سے اس کا تعلق غیر محسوس طور پر بس برائے بیت ہی خیال کر لیا گیا ہے اگر فکر و نظر کے ذاویے ایسے نہ بن گئے ہوتے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ان اجزائے دین پر اگل عمل نہیں ہو رہا تو اسی کے ساتھ ان کی نظری اہمیت بھی گھٹ جاتی اور اس حد تک گھٹ جاتی کہ دل ان کے لیے کسی اضطراب کسی تمنا اور کسی حسرت سے بھی محروم ہو جاتے ہم تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کی ایک اینٹ بھی اگر کھود کر پھینک دی جائے تو اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانوں کی گردنیں خون کے دریا بہانے کو تیار ہو جاتی ہیں مگر اللہ کے بے شمار احکام کی مظلومیت پر بہانے کے لیے ان کے پاس چند قطرے آنسو بھی نہیں ہوتے اس فرق کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ تو دین کا کام سمجھا جاتا ہے اور یہ کچھ دنیا کا لیکن چونکہ یہ احکام بھی اسی قرآن میں موجود ہیں جن میں جس میں ان چند مخصوص عبادات اور رسوم کا ذکر ہے اور ہر حکم کے اتباع کا قول دیا گیا ہے جو قرآن و سنت میں ہو اس لیے زبان سے یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی کہ یہ احکام دین سے غیر متعلق ہے مگر جب ان پر عمل کرنے اور ان کے سلسلے میں دیے ہوئے قول کو پورا کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو غیر پوری طور پر دین کا وہی محدود تصور اور سہل پسندی کا مخفی جذبہ کبھی ان احکام کا اصل مخاطب بننے ہی سے انکار کرا دیتا ہے اور کبھی رخصت اضرار کی ڈھال ہاتھ میں تھما دیتا ہے غرض حقیقت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ غیرت ایمانی کی کمی احساس فرض کی پشمردگی اور سہل پسندی کے غلبے نے کافرانہ اقتدار اور باطل اصول و نظریات کے سامنے سپر ڈالنے پر آمادہ کیا پھر اس آمادگی نے قرآن کے ایک بڑے حصے کو عمل و اتباع کی حدود سے خارج کر دینے پر مجبور کر دیا بعد ازاں اس مجبوری نے خدا پرستی کا برم رکھنے والوں اور اپنی نگاہوں سے اپنی آپ خطا کار صورت چھپائے رکھنے کے لیے دین کے تصور ہی کو محدود اور بے روح بنا کر رکھ دیا ایسا محدود جن احکام پر عمل نہیں ہو رہا ہے نظری طور پر بھی وہ ہماری آزاد روی پر کبھی انگلی تک نہ اٹھا سکے پھر اس محدود اور بے روح تصور دین نے ملت کی اس عظیم معصیت اور بے عملی کے اس احساس کو بھی سلا دیا سب سے آخر میں سیاسی اقتدار سے محرومی اور ازدرار کے ہیلے آئے اور انہوں نے آ کر ان تمام رخن کو ڈھک لیا جو ہزار کوششوں کے باوجود ان نظریات کے اندر دکھائی پڑی ہی جاتے تھے اور اب یہ تمام چیزیں ایک دوسرے سے غذا حاصل کر رہی ہیں اور سب نے مل کر مغالطوں اور خوش فہمیوں کا ایسا جال تیار کر دیا ہے جس کے اندر غور و فکر کی قوتیں زبوں بن کر رہ گئی ہیں نتیجہ اس پوری صورت حال کا یہ ہے کہ مسلمان پر حقیقت بند ہو گئی ہے اور اس میں تلاش منزل کی بھی دم توڑتی جا رہی ہیں ظاہر ہے کہ یہ سب سے بڑی بد ہے جس میں کوئی مسلمان مبتلا ہو سکتا ہے اگر ایک شخص میں اپنی غلطی کا احساس زندہ ہو تب تو یہ ضرور امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس کی اصلاح کر لے گا لیکن اگر یہ احساس ہی مرتا ہو گیا ہو اور اس کی نظر میں غلطی غلطی ہی نہ رہ گئی ہو تو پھر اس کے اصلاح پذیر ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی اس لیے اگر اس ملت نے اپنی کامل تباہی اور دین و دنیا دونوں کی رسوائی کا نہ کر لیا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بے گناہی کے زام باطل سے جلد از جلد باز آ جائے اور اتباع دین کے معاملے میں جو کوتاہیاں اس سے سرزد ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کو سیدھی طرح تسلیم کر کے اس کی تلافی کی کوشش کرے نگاہ مسلم کی بے بصیرتی اللہ تعالی کی ہدایت بخشی کا معاملہ بھی عجیب شان رکھتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے جس سے کسی کے سامنے ہدایت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ حقیقت کو پا لیتا ہے مگر وہی چیز دوسروں کے لیے زلالت کا پیام بن جاتی ہے اور وہ اس کے باعث راہ راست سے اور دور ہو جاتے ہیں اس معاملے کی بنیاد اللہ تعالی کے اس قانون عدل پر ہے جو کہ حق کی سچی طلب رکھتا ہے اس کی اس کے سامنے اس کی راہ کھولی جاتی ہے اور جو حق سے بے اعتنائی برتتا ہے اور اس کے سامنے اس کی تجلی کبھی نہیں چمکتی ٹھیک اسی طرح جس طرح کے سورج کی کرنے بینائی والوں کے لیے پوری دنیا کو روشن کر دیتی ہے مگر اور چمگادروں کی نگاہیں اپنے جبلی نقص کی بنا پر ان کے فیضان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتی چنانچہ قرآن نے اپنی صفت جہاں یہ بتائی ہے کہ میں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوں وہی یہ بھی کہا گیا ہے یا یہ بھی کہا ہے کہ میں بہتوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ بھی ہوں یو غل بھی کثیر بھی البقرہ اس کے اس قول میں اسی قانون ہدایت کی طرف اشارہ ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ راہ راست اسی شخص کو دکھاتا ہے جو دیکھنا چاہے اور اسی وقت دکھاتا ہے جب دیکھنے کی اسے حقیقی آرزو ہو لیکن جو اپنی آنکھیں بند ہی رکھتا ہے اسے زبردستی دھکیل کر اس راہ پر ڈالا نہیں جا سکتا برعکس ہوتا یہ ہے کہ اس بے اتنائی کے رد عمل میں وہ اس سے کچھ اور دور جا پڑتا ہے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قانون صرف کفار ہی کے لیے ہے اور مومن چونکہ اس پر ایمان لا چکے ہیں اس لیے اب وہ قانون کے دائرے نفاذ سے باہر ہیں نہیں بلکہ یہ کافر اور مومن سب کے لیے عام ہے ایک مومن بھی قرآن پر ایمان رکھنے کے باوجود زندگی کے مختلف معاملات میں اس سے کسب ہدایت اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خواہش اور کوشش بھی کرے ورنہ جس وقت بھی اور زندگی کے جن معاملات میں بھی اس نے اس سے رہنمائی کی خواہش نہ کی اور غیر مشروط طور پر اس کی پیروی کرنے کی اور اس غرض سے اس کا زاویہ نگاہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کی تو یقیناً وہ اس کو گمراہیوں کی تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دے گا اور اس بات کا لحاظ نہ کرے گا کہ وہ میرا منکر نہیں بلکہ میرا ماننے والا ہے یہی وجہ ہے کہ مومن کو اس امر کی تلقین کی گئی ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پالنے کے بعد بھی اپنے قلب و نظر کو کج روی سے معمون نہ سمجھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ میرے سامنے ہدایت کی روشنی گل نہ ہونے پائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد سورہ آل عمران قرآن کے ان احکام کے بارے میں جو اس وقت زیر بحث ہیں دراصل یہی قانون ہدایت کام کر رہا ہے جو چونکہ ان کے سلسلے میں امر حق معلوم کرنے کی سچی خواہش باقی نہیں رہی اسی لیے نتیجہ اس کے بغیر اور کیا نکل سکتا تھا کہ جہاں سے سمت منزل کی رہنمائی ہو رہی تھی ٹھیک اسی جگہ سے بھٹکنے کا سامان فراہم کر لیا گیا قرآن و سنت میں جو اس انداز سے جو اس انداز خطاب کے ساتھ احکام آتے ہیں کہ اے مومنوں ایک اللہ کی فرماروائی کے آگے خود جھکو اور سارے عالم کو اسی راہ راست کی طرف بلاتے رہو اے ایمان رکھنے والوں کفر کے علم برداروں سے لڑ کر فتنہ فساد کا سر کچل دو اے اہل ایمان زانی کو درے لگاؤ وغیرہ ذالق تو اس انداز خطاب کی اصل بنیاد ایک ایسی عظیم شان حقیقت پر تھی کہ اس کا صحیح تصور ہی اس کارگئے حیات میں مومن کا مقام متعین کافی تھا کا مقام متعین دینے کے لیے کافی سچی طلب لے کر قرآن پر نگاہ ڈالتے تو پاتے کہ یہ طرز خطاب اس امر کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اس امت کی حیثیت ایک صاحب اقتدار پارٹی سے کم کی نہیں ہے وہ اس کا مقام رہبانیت کے حجروں میں یا محکومی کے جوے تلے نہیں بلکہ امامت جہاں بانی کے تخت پر بتا رہا ہے اور اس, مقام سے نیچے وہ اس کی کوئی حیثیت کو فرض ہی نہیں کرتا نہ اس سے نیچی سطح پر وہ کبھی اسے دیکھنا چاہتا ہے سوچئے تو صحیح منی زندگی کا کتنا بلند تصور تھا جو اس اسلوب بیان کے پیچھے موجود ہے ملی زندگی کا کتنا بلند تصور تھا جو اس اسلوب بیان کے پیچھے موجود ہے اور قلب مسلم کو کیسے پاکیزہ اور عالی عزائم سے معمور کر دینے والا پیام تھا جو یہ اشارہ قرآنی دے رہا ہے مگر قصور نظر کا برا ہو اس چشمے حیوان کو بھی ہم نے اپنے لیے بحر ہلاکت بنا لیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے اس طرز خطاب کی حکمت کو سمجھ کر اپنا کھویا ہوا مقام اور بھولا ہوا فریضہ یاد کر لیا جاتا اپنی کوتاہیوں پر نادم ہو کر ان کی تلافی کی کوشش کی جاتی اور پھر اس مقام کی بازیافت کی سرفروشانہ جد و جہد میں لگ جایا جاتا جہاں ہمارا آکا ہم کو دیکھنا چاہتا ہے اور جہاں پہنچے بغیر ہم اس کے بہت سے احکام کی تک تعمیل اور اس کی پوری پوری رضا مندی کی تحصیل کر ہی نہیں سکتے مگر افسوس کہ یہ کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ یہ کہہ کر کہ ان احکام کے مخاطب تو حکام اور اول المر ہیں ہم نے اپنی ذمہ داری کا بوجھ ہی اتار کر پھینک دیا بالکل اسی انداز سے آیت اضطرار پر بھی نظر ڈالی گئی غیر باغن ولا عادن کی شرطوں میں غیرت حق کے تحفظ کا جو راز چھپا ہوا تھا اور ناموافق سے ناموافق مواقع میں بھی اپنی ایمانی ذوق کی بلندی برقرار رکھنے کا ان میں جو مطالبہ موجود تھا اس کی طرف نظریں گئی ہی نہیں یا گئی ہوئی نظریں پھیر لی گئی اور فلاح اسما علیہ پر انہیں لا کر اس طرح جمع دیا کہ پھر دین کی پیروی میں نہ کسی قربانی کا سوال باقی رہ گیا نہ وہ نفس پر کچھ ایسی گراں رہ گئی بلکہ بلا شبہ اس آیت میں بحالت مجبوری حرام سے استفادے کی رخصت عطا کی گئی ہے لیکن یہ آیت کا صرف ایک پہلو ہے اس کا ایک اور پہلو اور بھی ضروری ہے کہ وہ بھی نگاہ میں رہے آیت کے اس دوسرے پہلو کی ترجمانی غیر باغن ولا عادن کے الفاظ کرتے ہیں کہ ان لفظوں میں حرام سے استفادہ پر جو شرطیں لگائی گئی ہیں ان کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ مسلمان اگر کسی حرام سے استفادہ کرنے پر مجبور ہو جائے تو چاہیے کہ اسے استعمال کرتے وقت اپنے اندر اس کی کوئی رغبت محسوس نہ کرے اور نہ بالکل ناگزیر مقدار سے زیادہ اسے استعمال کرے بلکہ ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس حالت سے نکلنے اور اس استعمال حرام سے نجات پانے کی اسے گہری فکر اور بیتابانہ کوشش کرنی چاہیے بالکل اسی طرح جس طرح کہ کسی شخص کا پاؤں اگر نکیلے اور تپتے ہوئے سنگریزوں کی سنگریزوں پر پڑ جاتا ہے تو وہ تل ملا کر اسے جلد سے جلد اٹھا لینا چاہتا ہے جب تک اس حالت سے اسے نجات نہ مل سکے بس یوں سمجھتا رہتا ہے کہ مردار کا سڑا گوشت ہے جس کو دانتوں سے نوچ رہا ہوں یا خنزیر کی بوٹیاں ہیں جن کو نگل رہا ہوں یا بدبو بھری غلازت ہے جس سے جسم اور کپڑے لت پت ہو گئے ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ آیت کا یہ پہلو بھی اگر ہماری نظروں میں ہوتا اور اس کے بتائے ہوئے اس ایمانی ذوق کے اندر اگر ہم قدر شناس ہوتے تو اس وقت ہماری دنیا یہ دنیا نہ ہوتی اور وہ شکست خوردہ ذہنیت وہ پست نقطہ نگاہ اور وہ ایمان سوز طرز فکر ہماری قوتوں کو اس طرح مفلوج نہ کر دیتا اور کروڑوں انسانوں کی اتنی کروڑوں انسانوں کو اتنی بھاری جمعیت اشترار کے نام پر صدیوں تک باطل کے ساتھ اس طرح کی قابل شرم سازگاری نہ دکھاتی کہ اتباع قرآن کے دعویٰ رکھنے کے باوجود اس کا ضمیر کبھی اسے جھٹکا دیتا ہے نہ اس کی ایمانی غیرت کبھی اس کا دامن پکڑتی ہے اس کے برخلاف یہ ہوتا ہے کہ یہ باطل افکار غلط نظریات اور غیر اسلامی نظام ہائے حیات کے خلاف ہم مجسم احتجاج ہوتے ہیں ہمارا ایمانی مزاج ہماری زندگی کو تلخ بنا دیتا اور ہماری اسلامی حصہ ہمیں مجبور کر دیتی کہ اس گندگی کو جس طرح بھی ہو سکے اپنے دامن سے دھو کر دم لیں لیکن افسوس ہے کہ ہم کو اضرار کی رخصت تو یاد رہ گئی مگر غیر باغن ولا عادن کی شرطیں اور ان شرطوں کے تقاضے اب کوئی مشکوک حقیقت نہ رہ گئی ہوگی کہ دین کے جزوی اتباع پر مطمئن رہنا اور اسے اپنے ایمانی فرائض سے عہدہ بڑا ہو سکنے کے لیے کافی سمجھ بیٹھنا کسی طرح ہی نہیں ہے یہ ایک ایسی غلط فہمی بلکہ نا فہمی ہے جسے افسوسناک بھی کہنا چاہیے اور خطرناک بھی ایسا سمجھنا دراصل ایمان کے بے جان ہونے کی دلیل ہے یا پھر دین کی بصیرت سے محروم ہو جانے کا ثبوت یہ فریب نفس کا ایسا خطرناک تلسم ہے جو اگر پوری قوت سے نہ توڑا گیا تو قلب ملت کی وہ کمزور دھڑکنے بھی ختم ہو جائیں گی جو ابھی تک کبھی کبھی محسوس ہو جایا کرتی ہیں نمبر دو نا سازگار حالات کا عذر اب اس گروہ کے خیالات کو لیجئے جو اس نصب العین اور واحد فریضہ حیات کی بجاوری سے اس لیے کترا رہا ہے اور دوسروں کو بھی کترہ کر چلنے کا مشورہ دے رہا ہے کہ موجودہ حالات اس کام کے لیے کسی طرح سازگار نہیں اور ان کے اندر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں پھر حالات کے اس مطالعے کا تقاضا وہ یہ بتاتا ہے کہ فیلحال اس کام کا نام بھی نہ لیا جائے اور اس کے بجائے اپنی ساری قوتیں کسی ایسے مورچے پر سمیٹ دی جائیں جہاں سے ہم حالات کی رفتار پر اس طرح اثر انداز ہوں کہ مستقبل کی فضا اس کام کے لیے اتنی تاریخ نہ رہ جائے یہاں تک کہ ایک وقت چل کر ہم اپنی اس حقیقی منزل مقصود کی طرف علانیہ ماچ کر سکیں گے چند تنقیدی سوالات اس نظریے پر غور کیجیے تو قدرتاً ذہن میں یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں نمبر ایک کیا اس فریضے کی ادائیگی کے لیے براہ راست جد جہد کرنے میں حالات کی ناسازگاری اور اس جد جہد کی کامیابی کے امکانوں عدم امکان کی بحث پیدا بھی ہو سکتی ہے نمبر دو کیا آج کے حالات میں دین کی اقامت واقعی ناممکن ہے نمبر تین ناسازگاری حالات کی بنا پر اس منزل کی طرف پھیر کے راستوں سے پیش قدمی کرنے کی کوئی عملی مثال کوئی انسانی تجربہ, تجربہ یا کوئی صحیح فکری بنیاد موجود ہے ان سوالوں کا صحیح جواب جب تک معلوم نہ ہو جائے اس نظریے کا حق یا ناحق ہونا بھی معلوم نہیں ہو سکتا اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبروں کے طریقہ کار اور اعمال سے ان کے واضح جوابات حاصل کیے جائیں اللہ کی کتاب سے اس لیے کہ اسی نے اپنے پیرو پر یہ بار عظیم ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس کا یہ دعویٰ ہے جس کی صداقت کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ وہ تبیانا لکھل لشیئن ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ دوسرے تمام امور میں تو اس نے ہماری رہنمائی کی ہو اور اسی مسئلے کو تاریکی میں چھوڑ دیا ہو جو سارے مسائل سے زیادہ اہم تھا اور جو تمام فرائض دینی کا صدر نشی ہیں اللہ کے رسولوں کا طریق کار اور عصوہ اعمال سے اس لیے ان کو پاکان خاص اور ان کے سچے پیرووں کے سوا دنیا کسی ایسے انسان یا انسانی گروہ سے واقف ہی نہیں جس نے اس نسب العین کو اپنایا ہو امکان کی بحث سے ادائے فرض کی بے نیازی پہلے سوال کا جواب اللہ کی کتاب یہ دیتی ہے کہ مومن کے لیے اپنے اصل فریض اور مقصد وجود کی خاطر جد و جہد ہر حال میں ضروری ہے اور اسے چاہیے کہ انجام کی پرواہ کیے بغیر اس میں ہر وقت لگا رہے اسی طرح انبیاء کرام کا اسوا بھی ٹھیک اسی بات کی گواہی دیتا ہے چنانچہ قرآن کا ارشاد ہے کہ جو نبی بھی دنیا میں آیا اسے لوگوں کے سامنے آتے ہی یہ مطالبہ رکھنے کا حکم تھا کہ انعبداللہ وجتنب الطاغوت سورة النحل اور یہ بھی کہ انہو لا الہ الا انا فعبدون کہ بلا شبہ میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لہذا میری یعنی اللہ کی بندگی کرو یہ چند حرفی مطالبہ دراصل اسی انقلابی مشن کا ایک اجمالی تعارف ہے جس کو اقامت دین کہتے ہیں بہت ممکن ہے کہ اس وقت عبادت الہ اور تاوت کے جن محدود مخہوموں سے عام ذہن آشنا ہے ان کی بنا پر اس بات میں کچھ غلو محسوس ہو لیکن قرآن مجید انہیں شَرْعَ لَكُم مِنَ الدِّينِ مَا وَصَوْبِهِ نُوحًا سے ان اقیم الدینہ فرما کر اس خیال کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہنے دی کیونکہ اس کے ان لفظوں سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو رہی ہے کہ نوح ہوں یا ابراہیم موسیٰ ہوں یا عیسیٰ یا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اور پیغمبر بلا استثناء ہر نبی کو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کی دعوت و اقامت کا ہی فریضہ سونپا گیا تھا اس لیے فعبداللہ اللہ کا پورا اور صحیح مفہوم اس مفوم کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو عقیم الدین کا ہے اب رہا یہ سوال کے ان حضرات نے اپنے اس فریضے کو کس طرح ادا کیا تو اس کے جواب میں کیا یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے کہ جس مشن اور مقصد کو لے کر یہ اصحاب عظیمت تشریف لاتے رہے ہیں اس کے اظہار و اعلان میں یا اس کی جد و جہد میں انہوں نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائی ہوگی یا یہ کہ حالات کی سازگاریوں کا جائزہ لیا ہوگا یا یہ کہ امکانوں عدم امکان کی بحثوں میں الجھے ہوں گے اور جب اس جائزے اور بحث سے کامیابی کے روشن امکانات سامنے آ گئے ہوں گے تب جا کر انہوں نے اپنی کشتیوں کو بادبان لگائے ہوں گے اپنی کشتیوں میں بادبان لگائے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ عقل مسلح اندیش کا فتویٰ اس بارے میں کچھ اور ہو مگر قرآن کا کہنا تو یہی ہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی اس کے برخلاف ہر نبی نے اپنے اس فرض منصبی کی ادائیگی کی, اس شان سے کی کہ نہ تو کبھی اس مہم کے کامیاب ہو جانے کی اس نے خدا سے گارنٹی طلب کی نہ ایک لمحے کے لیے اس کا انجام سوچنے میں وقت ضائع کیا نہ اس کے امکان اور عدم امکان کا اس کے ذہن نے سوال اٹھایا نہ حالات کی کوئی ناسازگاری ایک دن کے لیے اس سے اس آواز کو سینے میں دبا رکھنے کا مطالبہ کر سکی بلکہ وہ اپنی بیست کی ابتدا سے زندگی کے آخری لمحے تک اپنے اس فرض کو مسلسل بجا لاتا رہا ان میں اگرچہ کچھ ایسے تھے کہ ان کی دعوت الالحق کامیاب ہو گئی اور وہ دنیا چھوڑنے سے پہلے سچے خدا پرستوں کا ایک گروہ بیدا کر کے دین اللہ کو غالب اور نافذ فرما گئے تو, تو بے شمار ایسے بھی تھے جن کی آواز آخر تک بے حس دلوں کی چٹانوں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس ہوتی رہی نوح علیہ السلام نے تقریباً ایک ہزار سال کے لیل و نہار اس ادائے فرض میں صرف کر ڈالے مگر استویل اور سبر آزمہ جد و جہد کا انجام زیادہ تر صرف ان گالیوں اور پتھروں کی شکل میں نمودار ہوتا رہا جن سے ان کی قوم رات دن انہیں نوازتی رہی اور جب وہ اپنا فرض بجا لا کر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی تعداد گنتی کے چند افراد سے زیادہ نہ تھی ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر تک بندگی رب کا پیغام سناتے رہے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش لگاتار کرتے رہے اس کوشش اور پیغام رسانی میں انہیں جیسی جیسی ابتلاؤں اور مصیبتوں سے گزرنا پڑا وہ شاید ہی اپنا نظیر رکھتی ہوں لیکن اس ساری تگودو اور پہم قربانیوں کا ظاہر میں جو سمرا نکلا وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے اہل وعیال اور بعض قریبی اعزا کے توا مشکل سے کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا ہی تھا حضرت لوت شعیب حود صالح اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے حضرات بھی موجود ہیں جن کی تبلیغ و ہدایت کا انجام یہ ہوا کہ حق کا فدائی تو نہیں تو انہیں ایک نہیں ملا حق کا فدائی تو انہیں ایک نہیں ملا لیکن ان میں سے کسی کی گردن اڑا دی گئی اور کسی کے سر پر آرے چلا دیے گئے ویکون النبی حقر علیہ آلِ عمران اور قریب آ کر دیکھیے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس واقعیت کا سب سے واضح اور مفصل ثبوت ہے ہر شخص جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ ذمہ داریاں ہر نبی سے زیادہ تھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین قائم کرنے کے لیے دیا گیا تھا وہ جامع ترین دین تھا دوسری طرف اس دین کا مخاطب کسی ایک خاص قوم یا ایک خاص ملک کے بجائے پوری عالم انسانی تھا اور اس عالم انسانی کا یہ حال تھا کہ اس کے ایک ایک گوشے میں تاغت کا علم گڑا ہوا تھا اور کفر و شرک کا اندھیرا چھایا ہوا تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منصب نبوت پر سرفراز ہوتے ہیں تو حکم ہوتا ہے مشرقین جس تعلیم کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واشگا پہنچا دو سورہ ہجر آپ اس حکم کی تعمیل میں جیسا کہ چاہیے تھا کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتے اور بغیر کسی لاگ لپیٹ کے اپنی دعوت کے اپنی دعوت کو لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور اسے فطری رفتار سے دیتے جاتے ہیں. چند سال بھی نہیں گزر پاتے کہ یہ پکار گھروں گلیوں مجرسوں اور قرابتی حلقوں سے آگے بڑھ کر پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند ہونے لگتی ہے سننے والوں نے جس طرح اس پکار کا جواب دیا اس کو مکہ اور طائف کی گلیاں قیامت تک نہ بھولیں گی لیکن اللہ کے اس فرض شناس بندے کو ان باتوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی اس کو اگر پرواہ ہوتی ہے تو صرف اس بات کی کہ جس کلمہ حق کو پہنچانے کا فریضہ مسفراہد کیا گیا ہے اس کو پہنچا دینے میں کوئی کثر نہ رہ جائے یا پھر اس بات کی اس بات کی کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کے نجات اور بہبو جس صداقت پر منحصر ہے اس کو یہ سنتی اور میرے ذریعے نازل فرمایا ہے اس کے بندے اپنے کو اس کے حوالے کر دیں مگر اللہ تعالیٰ ہے کہ اس کو بار بار اور محبت کے ساتھ جھڑکتا ہے اور یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ تمہارا کام تمہارا کام عمر حق کو صرف پہنچا دینا اور کھول کھول کر بیان کر دینا ہے اس کے بعد اگر ایک شخص بھی اسے نہیں سنتا یا سن کر نہیں عمل کرتا تو اس کی پرواہ نہ کرو فَإِن تَوَلَّو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اس لیے تم اپنی دعوت کا کام انجام سے بالکل بے پروا ہو کر بجا لاتے رہو یہ نہ سوچو کہ کی کیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنی ہی کامیا کو کامیاب اور تمہاری نگاہوں کے سامنے ہی اپنے انجام میں بد سے کس قدر کسی قدر دو ہو لیں گے ہم تم کو وفات دے دیں گے کیونکہ ہماری ہی طرف تو ان کو پلٹ کر آنا ہے پھر یہ کہ ان کے سارے اعمال اللہ کی نگاہ میں ہیں یہ تاریخ انبیاء کے چند مشہور و معروف ابواب ہیں جو سوج بوجھ رکھنے والوں کی ہدایت اور سبق آموزی کے لیے قرآن حکیم میں بیان کیے گئے ہیں ان سر گزشتوں میں اتباع حق کا جو اصول سب سے زیادہ اور جو نقش حقیقت میں سب سے زیادہ ابھرا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت کے لیے کوئی شگون لینے کی ضرورت نہیں ہے نہ حالات کی ناسازگاریوں کا اندازہ لگانے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کامیابی کے امکانات ٹٹولنے کا کسی کو حق ہے جو چیز ہمارا فریض زندگی قرار پا چکی وہ ہر حیثیت سے اس بات کی مستحق ہے کہ جب تک زندگی ہے اس کے لیے پوری پوری جد و جہد کرتے رہیے وہ فرض دراصل دل سے فرض مانا ہی نہیں گیا جس کو مشکلات کے اندے سرد خانے میں ڈلوا دیں اور جو امکان و عدم امکان کی بحثوں کا زخم کھا سکے اگر دعوت توحید اور اقامت دین کا کام شروع کرنے سے پہلے امکانات کا جائزہ لینا صحیح ہوتا تو یقین جانئے کہ انبیاء کی ایک بڑی تعداد اپنے مشن کا نام بھی زبان پر شاید نہ لاتی اس کے لیے عملی جد و جہد کا تو سوال کیا پیدا ہوتا کیونکہ انبیاء امبیا علیہ السلام اقامت دین کا مشن لے کر دنیا میں عموماً بھیجے ہی اس وقت جاتے تھے جب اس کام کے لیے حالات کی ناسازگاریاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں اور جب کلمہ حق کا نشو و نما بظاہر ناممکن سے ناممکن تر ہو چکا ہوتا لیکن حالات کی ان شدید ناسازگاریوں اور امکان کامیابی کی بظاہر ان انتہائی کمیابیوں کے باوجود جن سے ہم اپنے زمانے کی ناسازگاریوں اور دقتوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتے انہوں نے بلا توقف کشتی سمندر میں ڈال دی اور ذرا نہ سوچا کہ ساحل کہاں اور کدھر ہے موسم پرسکون ہے یا طوفانی ہوا موافق ہے یا مخالف کشتی کھینے والے بازو میں توانائی کتنی ہے سمندر پیدا کنار ہے یا نا پیدا کنار راستہ صاف ہے یا پانی کے اندر چٹانے ہیں اس طرح کا کوئی ایک بھی سوال نہ تھا جس نے ان کے ذہنوں میں کبھی بار پایا ہو پھر اب وہ کن لوگوں کا عصو ہے جو اس معاملے میں ہماری رہنمائی کا حق رکھتا ہے اور جس کی سنت پر ہم مشکلوں اور ناسازگاریوں کے پیش نظر اپنے مقصد وجود سے عارضی طور پر بھی تائب ہو جا سکتے ہیں انبیاء علیہم السلام کا تو جو اسوا ہے آپ نے دیکھا وہ اس طرح کی کوئی رعایت ہمیں دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہاں اگر ہم نے انبیاء علیہم السلام کی سرگزشتوں کو امن خدا نخواستہ مشرقین عرب کی طرح الاولین کی حیثیت دے رکھی ہے اور انہیں ایسی گزری ہوئی داستانیں سمجھ بیٹھے ہیں جن کو ہمارے افکار و امال کا رخ متعین کرنے میں کوئی دخل حاصل ہی نہیں تب تو بات دوسری ہے لیکن اگر صورت واقعہ یہ نہیں ہے اور ہماری بدبختیوں نے ابھی تک ہمیں انفسہم کے حد تک نہیں گرایا گیا ہے بلکہ ہم ان سرگزشتوں کی اسی ہدایت کا مینار اور بصیرت کا سر چشمہ یقین کرتے ہیں جس طرح قرآن بتاتا ہے تو ان کے ورق ورق سے ہمیں یہی ہدایت ملے گی کہ جو چیز تمہارا فریض حیات قرار پا چکی اس کی خاطر جد و جہد تم کسی حال میں بھی نہیں چھوڑ سکتے ناسازگاری احوال کا واقعی تقاضا کہا جائے گا کہ حالات بہرحال اپنا ایک وزن رکھتے ہیں اور انسان کے فکر و عمل پر لازمن اثر انداز ہوتے ہیں اس لیے اقل یہ کس طرح تسلیم کر لے کہ دعوت حق کے سلسلے میں وہ کس اعتنا کے یا کسی اعتنا کے قابل ہیں ہی نہیں بلا شبہ یہ ایک صحیح اور معقول بات ہے اور اس کی صحت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اوپر کی سطروں میں یہ بات کب اور کہاں کہی گئی ہے کہ حالات کا دعوت کی جد و جہد پر اثر بالکل پڑتا ہی نہیں ان میں تو جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ حالات کی ناسازگاریاں اس جد و جہد کو ملتبی یا منسوخ نہیں کرا سکتی اب رہا یہ سوال کہ پھر وہ اس جد و جہد پر کس حیثیت سے اثر انداز ہوتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جتنی ہی زیادہ سخت و شدید ہوتی ہیں اس جد و جہد کو اتنا ہی زیادہ ضروری بنا دیتی ہیں یہ جواب نقل اور عقل دونوں ہی کا ہے نمبر ایک چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نبی عموماً ایسے ہی وقت میں اس اس کام پر جب کہ حق کی روشنی اس زمین سے بالکل ہی مفقود ہو چکی ہوتی تھی اور کفر و مادیت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اس کی, اس کی دعوت کا امکان امکان کامیابی دور دور تک بھی کہیں نظر نہیں آتا تھا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جد و جہد ایسے ہی ماحول سے زیادہ مانوس ہے اور حق تعالی کی مرضی اس میں ہے کہ اس طرح کے تاریخ حالات میں صداقت کا چراغ ضرور جلایا جائے اور اس کے بندے اس کے دین کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہوں اس سے ہرگز دریغ نہ کریں اور یہ غالباً اس کے لیے اس کی رفت و رحمت اس گہری تاریخی کا اور بڑھ جانا گوارہ نہیں رہتا نمبر دو ٹھیک یہی بات عقل بھی کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ جب اللہ کا دین نوے انسانی کے لیے ہدایت اور روشنی ہے تو جس جگہ کا انسان جتنا زیادہ گمراہی اور تیرگی کا شکار ہوگا اس جگہ اس ہدایت اور روشنی کی ضرورت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی دعوت حق کے لیے سخت و شدید ناسازگاریوں کے معنی یہ ہیں کہ حق سے بے اتنائی اور دوری حد سے آگے بڑھ چکی ہے اور لوگ اندھیارے سے محبت کرنے لگے ہیں اس لیے ان ناسازگاریوں کا واقعی تقاضی صرف یہی ہوگا کہ جو لوگ انسانیت کو نور حق دکھانے پر مامور ہیں وہ خاموشی کو اپنے اوپر حرام کر لیں اور اونچی سی آواز میں انہیں اپنا پیغام سنائیں جو ہلاکت کی راہ پر اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں اگر دوسری طرف کے حالات میں ان کے لیے کچھ سہل انگاری کی گنجائش مان بھی لی جائے تو کم از کم اس طرح کی غیر معمولی حق بزاری کی حالت میں ایسی کوئی گنجائش قطعا نہیں مانی جا سکتی حفظان صحت کا کوئی محکمہ اگر وبا پھوٹ پڑنے پر بھی خواب خرگوش سے نہ جاگے تو اس کی فرد شناسی کی داد کون دے سکتا ہے عقل اور نقل دونوں کو اس متفقہ جواب کے بعد یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس زمانے میں لوگ حق سے جتنا ہی زیادہ بیگانہ ہوں دہریت اور مادیت کی جتنی ہی زیادہ گرم بازاری ہو تاوت کی حکمرانی جتنی ہی زیادہ وسیع ہماگیر اور پائیدار ہو حق کے علم برداروں پر دین اللہ کی اقامت کا فریضہ اتنا ہی زیادہ اہم اور ضروری ہو جاتا ہے اس لیے اگر موجودہ حالات کے بارے میں یہ اندازہ صحیح ہے کہ اس وقت دنیا حق سے بری حق سے بری طرح متنفر اور برگشتہ ہو رہی ہے اور اسے اس کا نام سننا بھی گوارہ نہیں تو یہ صورت حال اقامت دین کی جد و جہد میں کسی رعایت کی موجب بالکل نہیں ہوتی بلکہ یہ مطالبہ اس بات کا کرتی ہے کہ اس مہم کو معمول سے زیادہ جوش سرگرمی اور انہمات سے انجام دیا جائے رہے ایک اور پہلو سے دیکھیے تو معاملے کی اہمیت اور بھی آگے بڑھی ہوئی معلوم ہوگی یعنی بات صرف اتنی ہی رہ جائے گی کہ اقامت دین کی جد و جہد امکان و عدم امکان کی بحث سے بالاتر ہے اور اس کو ہر وقت ہر ماحول اور ہر حالت میں جاری رکھنا چاہیے بلکہ اس, کو بلکہ اس حد کو پہنچ جائے گی کہ اگر حالات کے اندازے اس جدوجہد کی ناکامی کا یقین دلا رہے ہوں حتیٰ کہ بلفرز اگر کوئی اپنی آنکھوں سے نوشت الہی میں اس ناکامی کو مقدر دیکھ لے تو بھی اس کے لیے اس میں لگے بغیر چارہ نہیں کیونکہ یہ دنیا کی عام تحریکوں اور سکیموں جیسی کوئی تحریک اور سکیم نہیں ہے کہ اگر اس کی کامیابی کے ذرائع مفقود اور امکانات ناپید نظر آئیں تو اس سے دستکش ہو جانے میں بھی کوئی حرج نہ ہو نہ یہ مسلمانوں کے سر پر کوئی اوپر سے چپکی ہوئی ذمہ داری ہے کہ چاہا تو قبول کر لیا ورنہ ٹھکرا دیا اور اگر قبول بھی کر لیا تو پھر جب چاہا اس کو اپنے پروگرام سے خارج کر دیا اس کے برعکس ایک شخص کے مسلمان ہونے کے معنی ہی یہ ہے کہ اس نے اس دین کی اقامت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور حق سے محبت کرنے کا فطری مطالبہ ہی یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کو محبوب ہوں اور جو باتیں حق ہوں انسان ان کو خود بھی اپنائے اور انہی کو اپنے گرد و پیش بھی زندہ اور کار فرما دیکھے اور دیکھنے کا دل سے آرزو مند ہو اور انہیں کار فرما بنا دینے کے لیے دم کوشاں رہے اسی طرح ہر اس چیز کو مٹا دینے کے لیے بے قرار اور مصروف تگو تاز کرتا نظر آئے جو اللہ کو ناپسند اور خلاف حق ہوں چنانچہ اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ حقیقت بالکل واضح کی جا چکی ہے کہ جس طرح آگ اور پانی کا اتحاد ممکن نہیں اسی طرح ایمان اور منکرات میں مصالحت ممکن نہیں لہذا منکرات کو مٹانے اور ان کے جگہ معروفات کو قائم کرنے کی جد و جہد دین کی جد و جہد کا دوسرا نام ہے اسلام سے علیحدہ اور اس پر زائد کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کی اصل روح اور اس کی حرکت قلب ہے اگر یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی جاندار زندہ تو ہو مگر اس کے قلب میں حرکت نہ ہو تو اسی طرح یہ بھی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص ہو تو مومن مگر اقامت حق کی سے اس کے دل و دماغ خالی ہوں اور عملی جد و جہد سے, سے خالی اور اس جد و جہد سے نہ آشنا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بلکہ اس کا مطلب دراصل اپنے مقصد حیات ہی سے کنارہ کش ہو جانے کے بعد ہو جانے کے ہیں جس کے بعد ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا وجود ہی بے ہو جاتا ہے چنانچہ اہل کتاب کے متعلق جنہوں نے زندگی کو فراموش کر رکھا تھا قرآن نے صاف صاف کہہ دیا کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو تم کسی اصل پر نہیں ہو اور تمہارا ملی وجود ایک وجود موہوم کے سوا کچھ نہیں ہے انزل مالا من ربکم اس لیے یہ کہنا کہ اس زمانے میں اقامت دین ناممکن ہے یا یہ کہنا ہے کہ اس زمانے میں مسلمان ہونا ممکن نہیں ہے اور حالات زمانہ کی ناسازگاری کے پیش نظر اقامت دین کی جد و جہد کو ترک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ خود اسلام ہی سے دست بردار ہونے کو غلط بھی نہ سمجھا جائے غیرت کا سبق یہ بات کہ جو چیز زندگی کا اصل فریضہ قرار پا چکی ہو وہ امکان اور عدم امکان کی بحث سے بالاتر ہو جاتی ہے کچھ اسلام اور مسلمان ہی کے تاتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ایک عام اور مسلم حقیقت ہے چنانچہ انبیاء اور ان کے سچے پیرووں نے اس مطالبے کو پورا کر دکھایا ہے تو کافروں اور دہریوں کے یہاں بھی اس مطالبے کو ایک واجب تسلیم مطالبی ہی کی حیثیت حاصل ہے اور وہ بھی نصب العین کے معنی یہی تمجھتے ہیں کہ نصب العین وہ چیز ہے جو آنکھوں سے کبھی اوجھل نہ ہو جو زندگی کے میدان میں آنے کے لیے ایسے حالات کی اجازت کی محتاج نہ ہو جو ماحول کی سازگاریوں کی خواہش مند تو ہو مگر ناسازگاریوں سے خوف بھی نہ کھاتی ہو اور جس کی خاطر جدو جہد میں اگر زندگی ختم نہ کی جا سکے تو وہ بالکل رائے گا ہے چنانچہ ان کی تاریخ اس بات کی عملی شہادتوں سے بھری پڑی ہے مارکس کے پیرو ہی کو لیجیے اس کے چند مخصوص نظریات تھے جن پر وہ ایمان لائے اور انہی نظریات کی قامت کو انہوں نے انسانی مسائل کا صحیح حل سمجھا اس لیے اسی کام کو انہوں نے اپنی زندگیوں کا نصب العین بنا لیا اور اس کے لیے پوری یکسوئی اور کامل انہماق سے صحیح اور جد و جہد شروع کر دی یہ صحیح اور جد جہد سب سے زیادہ زور و قوت سے اس مملکت میں شروع کی گئی جس میں وقت کی سب سے مستبد حکومت قائم تھی جہاں زار نکھلس کی شخصی عامریت اور قہاریت کے خلاف سانس لینا بھی بظاہر ممکن نہ تھا مگر اشتراکی اصولوں پر معاشرے اور حکومت کی تنظیم کو اپنا مقصد زندگی قرار دینے والوں نے ان دشواریوں ناسازگاریوں اور مصیبتوں کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں جو اس جد و جہد کے پردے میں چھپی انہیں گھور رہی تھی جب زار کے کانوں تک ان کی سرگرمیوں کی اطلاع پہنچی تو وہ ظلم اور انتقام کے تمام اسلحوں سے مسلح ہو کر پوری طاقت کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑا کتنو ہی کو تو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا جو بچ رہے ان کو سائبیریا کے جہنم میں جھونک دیا ظلم اور دہی کی کوئی ممکن صورت ایسی نہ تھی جس سے اشتراکیت کے ان مومنوں کو سابقہ نہ پڑا ہو سالہا سال تک دارو گیر کا یہی ہنگامہ بپا رہا مگر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت اور ناساضگاری بھی ان کے عزم کو ہلا نہ سکی اور اشتراقیت کا عشق عالم و مصائب کے طوفانوں سے انہیں برابر لڑاتا رہا اور منزل مقص منزل مقصود کی طرف ان کے قدم لگاتار بڑھواتا ہی رہا انہی اشتراکیوں میں آگے چل کر جبکہ وہ زار کا تختہ سلطنت الٹ کر اپنا اشتراکی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے باہم اختلاف ہو گیا لینن کی وفات کے بعد سیاست کی باگڈور ڈور کے ہاتھوں میں آ گئی تھی جس نے آہستہ آہستہ اشتراکی نظام کو بین الاقوامی کی سطح سے ہٹا کر قومی اشتراکیت کی سطح پر لانا شروع کیا اس کی اس پالیسی سے جو اصول اشتراکیت سے فی واقع بالکل ہٹی ہوئی پالیسی تھی اور دراصل ماکسی نظریات کے ساتھ کھلی ہوئی غداری تھی نے اختلاف کیا اور اشتراکیت کی اصلی روح اور خالی ماکسیت کے قائم کرنے اور قائم رکھنے پر زور دیا سٹالن نے نہ صرف یہ کہ اس بات کی اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں حکومتی ادارے ہی سے نکال دیا خفیہ پولیس نے اس کے ہم خیالوں پر کڑی نگرانی عائد کر دی اور اس کی زبان پر تالے چڑھا دیے گئے مگر وہ جن اصولوں پر ایمان رکھتا تھا اور جن کے نفاذ میں اس کو دنیا کی فلاح نظر آ رہی تھی ان کی تبلیغ سے وہ باز نہ رہا آخر جلاوطن کر دیا گیا امریکہ پہنچا اور وہاں سے اپنے مشن کو پھیلانے اور اپنے نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا اس کے دشمن وہاں بھی پہنچے اور ایک روز اور ایک روز سازشوں کے ذریعے انہوں نے اس کے سامنے موت کا پیالہ پیش کر دیا جسے ماکسیت کے اس مومن خانت نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ قبول کر لیا اور اپنے مقصد و نصب العین پر قربان ہو گیا یہ تو کچھ پرانی باتیں تھیں ذرا قریب کی تاریخ دیکھیے یہ جاپانی اور جرمن قومیں جو زخموں سے چور آپ کے سامنے پڑی ہیں ان کے واقعات سنیے ان کے رہنماؤں نے ان کے سامنے ایک نصب العین رکھا ان پر ایمان لائیں اور پھر اس کے حصول کے لیے سر گرم عمل ہو جائیں حریف قوموں نے روکا انہوں نے اس روک کو تلوار کی نوک سے دور کرنے کی ٹھان لی لڑائی کا میدان گرم ہو گیا اور یہ دونوں قومیں اپنے اپنے دائروں میں سیلاب کی طرح آگے بڑھنے لگی اور چند ہفتوں کے اندر اندر ہزاروں مربع میل علاقوں پر قابض ہو گئیں مگر قسمت نے یا کایک پلٹا کھایا تو پھر اسی تیزی سے وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی اور تباہیوں کی ان پر بری طرح بارش ہونے لگی مگر اپنے نسب العین کا یہ عشق تھا کہ ان کے نوجوان موت کو منہ کھولے ہوئے دیکھتے اور اس میں کود جاتے ہوائی جہازوں سے چھلانگ لگاتے اور بم لے کر سیدھے دشمن کے جنگی جہازوں کے چمنیوں میں جا پڑتے بموں سے لدا ہوا ہوائی جہاز لے کر ان کے جہازوں پر گر جاتے اور اس طرح دنیا کی جنگی لغت میں خود کش ہوائی جہاز اور کفن پردوش بلکہ کفن بردوش طیارے کی اصطلاحوں کا اضافہ کر گئے پھر آخر میں جب قدرت نے ان, کی, ان کو اپنی آرزو میں قطعی حد تک ناکام بنا دیا تو وہ اس عقیدے کے ساتھ حیراکیری یعنی خود کشی کرنے لگے کہ مرنے کے بعد دیوتا بن کر اپنی کی خدمت اور اپنے مقصد کی خاطر جنگ کریں گے اور ان کی عورتیں اپنے نو زائدہ بچوں کی پرورش اس جذبے سے کرنے لگیں کہ یہ بڑے ہو کر دشمنوں سے اپنی قومی عظمت کی تباہی کا انتخام لیں گے یہ ان لوگوں کے نظریے اور کارنامے ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں جن کی قربانیوں کا کوئی سمرا مرنے کے بعد ان کو نہیں ملنے والا اور جن کے سامنے اگر کچھ ہے تو صرف اس دنیا کے رویل مقاصد کیا ان واقعات اور حقائق میں ہمارے لیے کوئی عبرت کا درس نہیں اور کوئی عبرت کا غیرت کا پیغام نہیں کیا رضاء الہی اور سعادت اخروی میں اتنی بھی گہرائی نہیں جتنی کہ ان چند روزہ مادی مقاصد میں ہے کیا ایمان باللہ میں اتنی بھی حرارت نہیں ہو سکتی جتنی کہ ایمان بھی تاغوت میں دیکھی جا رہی ہے کیا حق کی شہادت میں اتنی بھی ضرورت نہیں دیکھی جانی چاہیے جتنی کہ باطل کی شہادت میں کہ اس کے ماننے والے دکھایا کرتے ہیں اور کیا اپنے فریضہ حیات کو اتنی اہمیت بھی اہل اسلام دینے کو تیار نہیں جتنی کہ اہل کفر دے رہے ہیں انبیاء کرام کے واقعات کو پیغمبرانہ جوش تبلیغ اور روح کی غیبی تائید کا نتیجہ قرار دے کر ٹال تو سکتا ہے مگر اہل کفر و زلال کی ان سرفروشیوں کے پیچھے کسی موجزے اور غیبی تائید کا نتیجہ قرار دے کر ٹال سکتا ہے مگر اہل کفر اور زلال کی ان سرفروشیوں کے پیچھے کس موجزے اور غیبی تائید کا سوراخ بتایا جا سکے گا کاش ہم امکان و عدم امکان کی بحثیں چھیڑتے وقت پرستوں ہی کے اعمال و اخلاق پر ایک نظر ڈال لیتے اور انہیں سے مقاصد زندگی کا حق ادا کرنا سیکھ لیتے افسوس یہ منظر بھی کتنا عبرتناک ہے جن کی نظر اسی عالم آب و گل تک ہے تو وہ ادائے فرض میں فکر انجام سے اتنے بلند ہوں اور وہ جن کا دعوی ہے کہ ہماری نماز اور ہماری قربانی ہماری زندگی اور ہماری موت سب کچھ صرف اللہ ہی کے لیے ہے ناکامی کے اندیشے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں جو نقش حقیقت ایک اندھا ملحد بھی ہاتھوں سے ٹٹول کر معلوم کر لیتا ہے وہ ایمان کی روشنی رکھنے والے اپنی آنکھوں کی وہ ایمان کی روشنی رکھنے والی آنکھوں کو ذرا سجھائی نہیں دیتا جذباتیت کا بے بنیاد تانا اگرچہ اس تقریر کے بعد یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ادائے فرض کے سلسلے میں امکان کی بحث پیدا ہی نہیں ہوتی اور ایمان کی غیرت اس کے تصور تک کو برداشت نہیں کر سکتی نیز ایمان کی غیرت تو الگ رہی کوئی خوددار اور باہمیت کفر بھی اس کا روادار نہیں ہو سکتا مگر اس کے باوجود ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بات اس اس وقت کے مسلحت پرست اور آفیت پسند دماغوں میں شاید ہی گھس پائے اور ہرگز خلاف توقع نہ ہوگا اگر دانش و تدبر کے کتنے ہی دعوے دار ایک خاص بزرگانہ شال سے ایک خاص بزرگانہ شان سے بول اٹھیں کہ یہ سب جذباتی باتیں ہیں جن کا دنیائے عمل سے کوئی تعلق نہیں اہل دانش کے اس ریمارک کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کر لیا جاتا اگر قبول کرنے کی کچھ بھی گنجائش ہوتی کیونکہ ذمہ داری کا ایسا بھاری بوجھ اٹھانے اور خطروں سے اس طرح روندی ہوئی راہ اختیار کرنے کا خامخواہ کسی کو کوئی شوق نہیں ہو سکتا مگر دشواری یہ ہے کہ اس رائے کے قبول کرنے سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی بلکہ اس میں مزید گرہیں پڑ جاتی ہیں کیونکہ پھر وہی عقل جس کی دہائی دی جا رہی ہے پکار کر پوچھتی ہے کہ ایسا دین قبول ہی کیوں کیا جائے جو بار بار اور کھلم کھلا اس طرح جذباتی طرز عمل کی تلقین کرتا ہو اگر ایک شخص کسی دین کی سچائی تسلیم کرتا اور اس کے اتباع کا عہد کرتا ہے تو اس کو لازم ہے کہ دہتے ہوئے علاؤ کے اندر بھی کود پڑنے میں کوئی پسو پیش نہ کرے اگر اس کے دین کا بلفرض اس سے یہ مطالبہ ہو لیکن اگر وہ اس کے مطالبات کو سن کر ٹال دیتا ہے اور انہیں جذباتی دوسرے لفظوں میں ناقابل عمل اور غیر معقول خیال کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فی الواقع اس کا اس پر ایمان ہی نہیں اس کا ایمان اگر ہے تو اپنی عقل و فہم پر ہے اس لیے ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا اس دین کے نام سے اصول و مسائل پر بحث کرنے سے پہلے وہ اپنی پوزیشن کی تعین کر لے لیکن کیا واقعتا یہ بات جذباتی ہی ہے اور اس مطالبے کی بنیاد نرے جذبات ہی پر ہے نیز کیا جذبات کی ہماری عملی زندگی میں کوئی اہمیت اور ضرورت بالکل ہے ہی نہیں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے اس کے بارے میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پچھلے صفحات میں جو بحثیں کی جا چکی ہیں ان میں اس خیال اس خیال کی تردید کا پورا پورا مواد موجود ہے رہ گئے دوسرا سوال تو تھوڑے سے غور و فکر کے بعد اس کا جواب بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا جائزہ لے کر دیکھیے کہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں کس طرح سر کی جایا کرتی ہیں آیا محض نظری فلسفوں ہی سے یا جذبات کی مدد بھی ضروری ہوتی ہے یہ جائزہ آپ کو یقیناً اس نتیجے پر پہنچائے گا کہ کسی بھی بڑے کام کی کامیابی کا انحصار عقل اور جذبات دونوں پر ہوتا ہے اس میں جس طرح عقل و تدبر کے ٹھنڈے فلسفوں سے بے اتنا برتی نہیں جا سکتی اسی طرح جذبات کی گرم لہروں سے بھی بے نیازی ممکن نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں کے وظائف الگ الگ ہو سکتے ہیں اس لیے اگر وہ کام جو عقل کے کرنے کا ہے جذبات کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تو اس کا نتیجہ لازمن ناکامی ہی کی شکل میں نمودار ہوگا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کسی مقصد کی تعین تو صرف عقل ہی کرتی ہے یہ عقل ہی کا کام ہے کہ پوری پوری چھان بین کر کے بتائے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے پھر یہ کہ کرنے کے کاموں میں کون سے کام صرف بہترین اور کون سے ضروری ہیں نیز جو ضروری ہیں ان کے مراتب کیا ہیں ان میں سے کس کی حیثیت بنیادی قسم کی ہے اور کس کی غیر بنیادی نوعیت کی جب اس بارے میں وہ اپنا فیصلہ دے دے تو پھر انسان پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ مختلف کاموں کو اپنے پروگرام میں وہی جگہ دے جو اس نے دینے کو کہا ہو اور اس طرح صرف اسی چیز کو اپنے لیے ضروری یا بنیادی اہمیت کی مالک ٹھہرائے جسے اس کی عقل ایسا ٹھہرا چکی ہے اور اس سلسلے میں اور اس مسئلے میں اپنے جذبات کو نہ اور اور گہرے سوچ بچار کے بعد ایک شئے کو ضروری قرار دے چکی تو اب وہ موقع آ جاتا ہے جہاں جذبات کی شرکت اور ضرورت نا گزیر ہو جاتی ہے کیونکہ آگے عقل محض کے عقل محض کے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس منزل مقصود کی طرف قدموں, قدموں کو مطلوبہ رفتار سے بڑھا سکے یہ کام وہ اسی وقت انجام دے سکتی ہے جب جذبات کی معاونت بھی حاصل کر لے بلکہ زیادہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہاں عملی اہمیت کے لحاظ سے جذبات عقل پر بھی مقدم ہو جاتے ہیں معاملے کے یہاں تک پہنچ چکنے کے بعد اب دراصل یہ جذبات ہی ہوتے ہیں جو دلوں میں عمل کا ولولا اور قدموں میں حرکت اقدام کا وہ جوش پیدا کرتے ہیں جن کے بغیر منزل تک رسائی ناممکن ہے یہ جذبات اگر آمادہ کار نہ ہوں تو عمل کی قوتیں سوئی پڑ جاتی ہیں اور مقصد کی بڑی سے بڑی جاذبیت بھی انہیں جھوڑ کر بیدار نہ کر سکے گی یوں کہیے کہ عقل صرف سمتے سفر متعین کرتی ہے اور انجن اور پٹڑی تیار کرتی ہے مگر اس انجن کو حرکت دینے والی اور منزل مقصود تک اسے دوڑا دینے والی سٹیم یہی جذبات مہیا کرتے ہیں جذبات نے انسانی زندگی کی تعمیر میں اور اہم مقاصد کے حصول میں یہ مقام غاصبانہ طور پر یہ مقام غاصبانہ طور پر حاصل نہیں کیا ہے بلکہ ان کا یہ ایک فطری حق ہے اور عقل نے اس حق کو تسلیم کرنے سے کبھی انکار نہیں کیا ہے اس لیے جس طرح مقاصد کی تعین میں جذبات سے کام نہ لینا عقلیت ہے اسی طرح ان مقاصد کے حصول میں جذبات سے بیش بیش کام لینا بھی عقلیتی ہی ہے جذباتیت نہیں ہے عقل اور جذبات کے ان الگ الگ وظائف کو سامنے رکھیے اور پھر انصاف سے فیصلہ کیجئے کہ جب اس نے پورے اطمینان کے ساتھ اسلام کو اللہ کا واجب التباح دین مان لیا تو اس کے مطالبات کی تکمیل میں جذبات کی پوری قوت لگا دینا آیا جذباتیت ہے یا عقلیت؟ کوئی شبہ نہیں کہ اس کا فیصلہ یہی ہوگا یا خالص عقلیت ہے لہذا اسلام پر ایمان رکھنے اور اقامت دین کو اپنا فریضہ حیات تسلیم کرنے کے باوجود اس کے لیے اٹھ کھڑے ہونے سے لہ تو لال کرنا دانش مندی نہیں بلکہ دانش فروشی ہے عقل و تدبر کا نام لے کر اقلیت کو رسوا کرنا ہے غلط روی کے اسباب بحث کے ان سارے پہلوؤں کے روشن ہو جانے کے بعد ذہن میں قدرتن ایک بڑا نازک سوال ابھرنے لگتا ہے اور وہ یہ کہ جب بات اتنی واضح تھی تو پھر لوگ حالات کی سازگاریوں اور ناسازگاریوں کی بحث میں کیوں جا اولجھے اور امکان و عدم امکان کے اس مسئلے نے ان کے ذہنوں میں کہاں سے بار پا لیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے فریض حیات سے یوں بے تعلق ہو کر رہ گئے حقیقت کا رلی تو اللہ کے پاس ہے مگر جہاں تک انسانی فہم کے رسائی کا تعلق ہے یہ غلط روی بظاہر ان دونوں باتوں کو نہ سمجھ پانے کا نتیجہ معلوم ہوتی ہے ایک تو یہ کہ اقامت دین کا فریضہ حیات ہونے اور پھر اس فریضے سے عہدہ بڑا ہونے کے اصل معنی کیا ہیں دوسری یہ کہ اس فریضے کی خاطر کی جانے والی جد و جہد میں کامیابی کا مفہوم کیا ہے اس لیے اگر ان دونوں باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے اور ذہن کو ٹھیک اس سانچے میں ڈھال لیا جائے قرآن جو قرآن عطا کرتا ہے تو پھر نہ حالات کی ناسازگاریوں کا کوئی سوال باقی رہے گا نہ امکان اور عدم امکان کی بحث پیدا ہوگی ممن کی اصل ذمہ داری جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین کی اقامت اہل ایمان پر فرض ہے تو اس کا مطلب غالباً یہ لے لیا جاتا ہے کہ زمین پر اسلامی زندگی کو بال قائم اور نافذ کر دینے کو ہمارا فرض کہا جا رہا ہے حالانکہ یہ صریح غلط فہمی ہے ہم پر تو جو چیز فرض ہے اور جس کے اللہ تعالی ہم, اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے پرسش ہوگی وہ دین کو قائم کر دینا نہیں, بلکہ اس کو بلکہ جد و جہد کرنا ہے جس نے یہ کر لیا اس نے اپنا فرض پورا کر لیا اگرچہ ایک شخص نے بھی اس کی بات نہ مانی ہو اور ایک ذرہ زمین پر بھی وہ دین کو دین حق کو قائم نہ کر پایا ہو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے جتنا کہ وہ اٹھا سکتا ہے لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا اس نے کسی پر کوئی ایسی ذمہ داری ڈالی ہی نہیں ہے جو اس کی فتری صلاحیتوں اور قوتوں سے زیادہ ہو مثلاً نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اس کا تقوی اختیار کریں مگر اس کا یہ مطالبہ ہماری واقعی سکت سے بڑھ کر نہیں ہے بلکہ اسی حد تک ہے کہ ہماری خلقی اقتعاد کے بس میں ہو چنانچہ وہ فرماتا ہے اتقو اللہ مستطعتم اللہ کا تقوی جس قدر تم اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو سورہ تقابن یا مثلا مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ آدائے دین کا مقابلہ کرنے اور ان کا زور توڑ ڈالنے کے لیے تیار رہیں مگر اس کے لیے ان سے یہ مطالبہ نہیں کیا گیا ہے کہ جس طرح دشمنوں کی قوت جنگ کے برابر قوت لازم انفراہ ہم کریں بلکہ صرف یہ کہا گیا ہے اور ان پر اتنا ہی واجب کیا گیا ہے من لَهُ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنی قوت تیار رکھو جتنی کہ کر سکتے ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ اطاعت کی بیعت کرتے تو آپ ان کے الفاظ میں خود اپنی طرف سے تاحد اطاعت کی قید بڑھا دیتے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سم تعات کی بیعت کرتے تو آپ فرماتے کہ یہ بھی کہو کہ جہاں تک میری طاقت میں ہوگا کننا نبائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول دین کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکام کی بجا آوری کا جو مطالبہ فرمایا ہے وہ انسان کی واقعی طاقت کی حد ہی تک کا ہے اس سے زیادہ کا قتل نہیں ہے اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اقامت دین کے معاملے میں بھی اس اصول کا لحاظ نہ ہو یقیناً ہوگا اور اس کام میں حالات کی نا ساز گاریاں ماحول کی دقتیں اور ذرائع کی کم یابیاں جس قدر مزاحم ہوں گی اسی قدر ہمیں اللہ تعالی کی جانب سے رعایت بھی ضرور ملے گی اسی طرح مختلف افراد کے حق میں ان موانے کی نوعیتوں کا جو تفاوت ہوگا اس تفاوت کا بھی پورا پورا لحاظ فرمایا جائے گا اور ہر فرد کو اس کے دربار عدل میں صرف اسی حد تک جواب دہی کرنی پڑے گی جس حد تک اسے جدوجہد کی طاقت میسر ہے اگر ایک شخص کو کام کے اچھے ذرائع اور ماحول کی سازگاریاں حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے مقدور بھر قیام دید کی کوشش بجا نہیں لاتا تو لازمن ادائے فرض میں کوتا ہی دکھانے کا مجرم قرار پائے گا خواہ اپنی اس کم توجہ ہی کے باوجود ظاہری نتائج کے اعتبار سے کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل گیا ہو اس کے برخلاف اگر دوسرے شخص نے اپنی تمام کوششیں صرف کر ڈالی لیکن ذرائع کے ناپید اور حالات کے ناسازگار ہونے کے باعث آخر تک کچھ نہ کر پایا اور بس منزل مقصود کی سمت اپنا رخ جمائے وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا جہاں سے اس نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا تھا تو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ ہر طرح اپنے فرض کو ادا کر گیا اور انشاءاللہ اللہ اللہ کے حضور اس پر کوئی الزام نہ لگے گا اس لیے مومن کی ذمہ داری ہے اور صرف یہ ہے کہ جیسی کچھ اسے طاقت حاصل ہو اور جس طرح کے حالات میں وہ ہو انہی کے مطابق اپنی کوششیں انجام دیتا رہے پھر جیسے جیسے ان حالات میں تغیر ہوتا اور اس کی اپنی قوت کار میں فرق آتا جائے اپنی جد و جہد کا دائرہ بھی اسی کی مناسبت سے تنگ یا وسیع کرتا جائے اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے نماز ہم پر فرض ہے جس میں قیام رکوع اور سجدہ وغیرہ چند چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے ایک شخص اگر قیام پر قادر ہونے کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی حتیٰ کہ اگر کسی واقعی مجبوری کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو لیکن دو رکاتے پڑھ چکنے کے بعد اس کی یہ مجبوری دور ہو جاتی ہے اور اب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر ہو گیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ باقی رکاتے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے اور جیسے ہی اسے اپنے عذر کے جاتے رہنے کا احساس ہو جائے فوراً اٹھ, کھڑا ہو ٹھیک یہی حالت اقامت دین کی جد و جہد کا بھی ہے جس شخص کو جس وقت جتنی قوت میسر ہو اس وقت اتنی ہی جد و جہد اس کے لیے ضروری ہے نہ اس سے زیادہ کا وہ مکلف ہے نہ اس سے کم میں اس کی خیر ہے زمین پر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کو بل قائم اور نافذ کر دینا ایک آخری غایت ہے یعنی ایک آخری گول ہے جہاں تک پہنچنے کی مسلسل کوشش مسلمانوں کی منصبی ذمہ داری ہے اور جہاں تک پہنچ جانا ہر مسلمان کی لازمن ایک محبوب آرزو ہوتی ہونی چاہیے مگر وہاں بہر صورت پہنچ جانا اس پر واجب ہرگز نہیں قرار دیا گیا ہے اس پر جو کچھ واجب قرار دیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس گول کی طرف اپنے قدم آگے بڑھاتا جائے جتنے قدم کے وہ فل واقع آگے بڑھا سکتا ہے واقعی ناکامی کا عدم امکان جب اقامت دین کے فرض ہونے کا مدعا یہ ہے تو یہیں سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ اس فریضے کی خاطر کی جانے والی جدوجہد میں کامیابی کا واقعی مفہوم کیا ہے ظاہر بات ہے کہ جب اپنی استطاعت کے مطابق ہی کوشش کرنے کے ہم مکلف ہیں تو پھر اس راہ میں ناکامی کا کیا امکان باقی رہتا ہے یہ تو وہ راہ ہے جو خود ہی راہ بھی ہے خود ہی منزل بھی دنیا کی دوسری تمام تحریکوں اور سرگرمیوں کا معاملہ تو ضرور ایسا ہے کہ ان میں پوری پوری کوشش کے باوجود کامیابی کا کامیابی کا بھی امکان ہوتا ہے اور ناکامی کا بھی لیکن اقامت دین کی جدوجہد ایک ایسی جدوجہد ہے جس میں اگر پوری پوری کوشش انجام دے دی گئی تو پھر ناکامی کا کوئی امکان باقی ہی نہیں رہتا کیونکہ مومن سے اس کے رب کا مطالبہ اس سے زیادہ کا ہے ہی نہیں بس کہ بس وہ اپنی طاقت اس کام میں لگا دے اور اپنی آخری سانس تک لگائے رکھے کل اس سے حساب بھی صرف اسی بات کا لیا جائے گا جس میں اگر ثابت ہو گیا کہ اس کا عمل ایسا ہی کچھ رہا ہے تو رضائے اللہی اس کے لیے اپنی آغوش انشاءاللہ اللہ کھول دے گی اور آخرت کی فلاح سے وہ انشاءاللہ اللہ بہرحال شاد کام ہو کر رہے گا اس لیے اس نے جب دنیا میں اس کوشش کا حق ادا کر دیا واضح طور پر اپنی زیست کا مقصد اور اپنے ایمان کا بنیادی تقاضا پورا کر گیا تو اپنی زیست کے اصل مقصد اور اپنے ایمان کے بنیادی تقاضے کو پورا کر دینے کے سوا بھی کوئی چیز ہے جس کی تعبیر کے لیے کامیابی یا بامرادی کے الفاظ محفوظ کر لیے جانے چاہیے ہاں اس راہ میں ایک ناکامی ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی قوتوں کو اس میں خرچ کرنے سے دریغ کیا جائے اور اپنی استطاعت کے مطابق کلمہ حق کی سربلندی میں صحیح نہ کی جائے اس کے علاوہ اس میں کسی ناکامی کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے مومن اپنی قوتیں میدان صحیح و جہد میں ڈال دینے کے بعد جس انجام سے بھی دوچار ہوتا ہے وہ بہرحال کامرانی انجام ہے مایوسی و نامرادی کے نام سے بھی اس کی جد و جہد آشنا نہیں ہے کامیابی کا اسلامی تصور اس بارے میں جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں کا حجاب بن گئی ہے وہ دراصل اشیاء کی قدریں متعین کرنے کا وہ مادی اصول ہے جو آج ہر طرف ذہنوں پر چھایا ہوا ہے لیکن جس کو قرآن مٹانا چاہتا ہے آج مسلمان بھی کسی چیز کے رد و قبول میں اسی دنیا میں ظاہر ہونے والے نتائج کو اسی زندگی کے نفع و نقصان کو سامنے رکھنے لگا ہے اسی لیے وہ اس کوشش کو لا حاصل اور ناکام سمجھتا ہے جس کا فوری اور مادی فائدہ ظاہر ہوتا ہوا نہ دکھائی دے حالانکہ قرآن نے اسے ترک اور اختیار کی بنیاد اور کامیابی کا مفوب کچھ اور ہی بتایا ہے اس کے نزدیک مسلمان کی پہچان ہی یہ تھی کہ وہ آخرت کے مفاد کو دنیا کے مفاد پر ترجیح دینے والا ہوتا ہے اور اپنی کامیابی صرف اس بات میں سمجھتا ہے کہ اپنی ساری پونجی قیام حق کی راہ میں لگا دے اس کے بعد اگر وہ پہلے ہی قدم پر اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے تو بھی اگر سارے عالم پر دین دین حق کا جھنڈا لہرا دیتا ہے تب بھی ہر حال میں کامیاب ہی کامیاب ہے ضرورت ہو تو قرآن کی واضح شہادت بھی سن لیجئے منافقوں کی تمنا بھی تھی اور توقع بھی کہ اب جو روم کے افق سے طوفان جنگ نمودار ہو رہا ہے وہ ان مٹھی بھر سر پھر جو تمام دنیا کو دشمن بنائے بیٹھے ہیں پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ان کے پرکھے اڑا کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کلہل ترب بسن سربہ ان منافقوں سے کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں جس بات کا انتظار کرتے ہو وہ ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہے ہی آئے جو کچھ کہہ رہی ہے اسے غور سے سن رکھیے وہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا میدان جنگ جیت جانا ان کے لیے بھلائی اور کامیابی ہے اسی طرح ان کا ہار جانا اور جا بحق ہو جانا بھی بھلائی اور کامیابی ہی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی فتح بھی حسنا ہے اور ان کی شکست بھی گویا ایک مرد مومن جب جہاد فی سب اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر صورت میں تمغہ کامراری ہی لے کر لوڑتا ہے بے شک یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اپنی تلوار سے دشمنوں کو زیر کر لے اور حق کا بول بالا کر دے لیکن دوسری صورت حال کو بھی ناکامی نہیں کہا جا سکتا بلکہ اگر وہ اور اس کے تمام ساتھی خدا نخواستہ لڑائی میں قتل ہو جائیں تو ایک مومن کے حقیقی متمع نظر کے لحاظ سے یہ بھی اسی کے ہم پلہ ایک کامیابی ہے قابل صد رشک کامیابی ایسی کامیابی جس پر دنیا کی ساری کامیابیاں قربان ہو جائیں جس سے بڑی کامیابی کی آرزو کی ہی نہیں جا سکتی یہ ایک جز کی مثال تھی جس کا تعلق مومن کی ایمانی زندگی کے صرف ایک مخصوصہ گوشے سے ہے اسی جز سے کل کی طرف آئیے کو پوری ایمانی زندگی یعنی اقامت ہوگا کہ یحیا علیہ السلام جن کو اسی جدوجہد کے جرم میں دار پر لٹکا دیا گیا تھا اور جو ایک بالشت زمین پر بھی دین حق کا نفاذ نہ کر سکے تھے اللہ تعالی کی نگاہوں میں ٹھیک اسی طرح دنیا سے کامران و بامرا بامراد تشریف لے گئے جس طرح سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ایک وسیع خطے عرض پر عملاً اللہ کا دین قائم کر دیا تھا مگر اس کھلے راز کو بھی سمجھنے اور قبول کر لینے کے لیے مومن کا دل چاہیے اقل مسلحت پرستی کے اندر یہ جذبات کہاں سما سکتی ہیں عملاً قیام دین کے روشن امکانات لیکن کامیابی کا جو مفہوم عام طور پر لیا جاتا ہے اس کے لحاظ سے بھی یہ بات پورے وسوخ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج کی دنیا میں اس جد و جہد کی ناکامی کی بنسبت اس کی کامیابی کا زیادہ امکان ہے اگر امت مسلمہ کا دسواں بیسواں حصہ بھی اپنے اس فریضے کی انجام دہی میں دل و جان سے لگ جائے اور ٹھیک اسی طریقے سے لگ جائے جس کا جس کا اس کا مزاج تقاضا کرتا ہے اور جس کی کتاب و سنت اور اسوئے انبیاء سے ہدایت ملتی ہے تو اس کوشش کا بار آور ہونا اسی طرح یقینی ہے جس طرح اندھیری رات کے بعد چمکتے ہوئے سورج کا نکلنا یقینی ہوتا ہے اس دعوے کی حقانیت آپ پر بڑی آسانی سے واضح ہو جائے گی اگر ان چیزوں پر اور ان کے تقاضوں پر اچھی طرح غور کر لیں اقامت دین کے مخاطب اور ذمہ دار گروہ کی خاص نوعیت انسانی فطرت کی اصل پسند انسان کی موجودہ فکری عملی اور تمدنی ارتقا اور اس ارتقاء کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی عموماً لوگ کامیابی کے امکانات کا اندازہ لگاتے وقت پہلے ہی قدم پر ایک عظیم الشان حقیقت فراموش کر جاتے ہیں اور وہ یہ کہ یہ کام کسی بے اصول خود غرض تھوڑے دلے اور پست نظر گروہ کے سپرد نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے سپرد ہے جو مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں یعنی جو قرآنی بیان کے مطابق ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو پرستش اور رضا جوئی کا حقدار حقیقی اطاعت کا سزاوار اور طاقت و اقتدار کا مالک نہیں سمجھتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی مانتے ہوں اور اپنی زندگی کے کسی شعبے میں ان کے سوا کسی کو قابل اتباع تسلیم نہیں کرتے ہوں جو آخرت کو دنیا پر ہمیشہ مقدم رکھتے ہوں جو نماز روزے اور حج و زکوۃ وغیرہ جیسی عبادات کے بجا لانے والے ہوتے ہیں جو حق کے شاہد سچائی کے مجاہد معروف کے مبلغ عدل کے علمبردار باطل کے حریف منکر کے منکر کے فطری دشمن جھوٹ سے متنفر اور ظلم سے مجتنب ہوتے ہیں جن کی پہچان یہ ہے کہ وہ برائی کو نیکی سے اور جہالت کو شرافت سے مٹائیں جن کا شعر یہ ہے کہ وہ انصاف پر قائم رہیں اگرچہ اس کی زد میں خود ان کے اپنے ہی اوپر کیوں نہ پڑتی ہو اگرچہ اس کی زد خود ان کے اپنے ہی اوپر کیوں نہ پڑتی ہو جن کا شعار یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی کا سلوک نہ کریں اگرچہ کتنے ہی مظالم ان کے ہاتھوں جھیل چکے ہوں جو ہر حال میں اپنی راستی پر قائم رہتے ہیں اگرچہ دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو نکل جائے جو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں اور دوسروں کی جان اور مال کی حرمت کو کعبے کا مستحق باور کرتے ہیں جو غیر کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں جو خود ننگے اور بھوکے رہ کر غریبوں کو کھلانے پلانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں جن کے دامن یتیموں بیواؤں اور کمزوروں کے لیے امن و سلامتی کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں اب اگر دنیا میں مؤمنوں کا کوئی گروہ کہیں موجود ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی حد تک یہ صفات بھی اپنے اندر ضرور رکھتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب قیام دین کے امکانات کا جائزہ لیا جائے تو اسی گروہ اور اس کی انہیں صفات کو سامنے رکھ کر لیا جائے یہ نقطہ اگر نظر انداز ہو گیا تو ہرگز صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا اور اگر یہ نظروں کے سامنے رہا تو کوئی وجہ نہیں کہ ناممکن کا لفظ پھر بھی منہ سے نکل سکے غور تو کیجیے جو گروہ ایسے ایمانی اور اخلاقی اسلحوں سے مسلح ہو اس کے بارے میں یہ بدگمانی اور مایوسی کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کر ہی نہیں سکتا خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ اس کی عددی کثرت بھی غیر معمولی حد تک زیادہ ہو اور دنیا کی کسی اور پارٹی کے ممبروں کی تعداد اس کی آدھی تہائی بھی نہ ہو یہ صحیح ہے کہ یہ بھاری گروہ جنفرات پر مشتمل ہے ان کی بہت بڑی اکثریت ان مذکورہ بالا صفات سے دامن ہو چکی ہے مگر یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے کہ اس گروہ میں ایسے لوگ باقی ہی نہیں رہے جن میں یہ صفات موجود ہوں نہیں ایسے لوگ اب بھی نایاب نہیں ہیں البتہ کم یاب ضرور ہیں اگر خاکستر کی ان چنگاریوں کو دنیا میں اجالا پھیلانے کا خیال اور بھڑکنے کا ڈھنگ آ جائے تو یہ اندھیرے سنسار کو ایک دن جگمگا کر دم گی اب انسانی فطرت کو لیجیے انسان اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے خیر پسند ہے اور ایک قلیل تعداد کو چھوڑ کر عام افراد انسانی نیکی کی مقناطیسیت سے کھنچ اٹھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں خالص باطل پرست اور شر پسند لوگ جو اس حالت کو دراصل اپنی فطرت کو مسخ کر لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں البتہ جب یہی گنتی کہ شیطان انسانی زندگی کی اجتماعی مشنری پر قابض ہو جاتے ہیں اور قوموں کی زمام قیامت اور قوموں کی زمام قیادت ان کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو عام لوگ محض ان کے پیچھے چل پڑنے کی وجہ سے برائی کی نجاستوں سے لتڑ جاتے ہیں مگر اس کے باوجود خیر پسندی کا فطری ذوق ان کے اندر سے فنا نہیں ہوتا اس لیے اگر نظری اور علمی دونوں سے نور حق ان کے سامنے بے حجاب کر کے چمکایا جائے تو ان میں سے کچھ تو اس کی طرف عملاً بھی لپک پڑیں گے اور دوسروں میں اگر اتنی ضرورت نہ ہوگی تو اتنا ضرور ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وہ اسے پسندیدگی کی نگاہوں سے ضرور دیکھنا شروع کر دیں گے کوئی وجہ نہیں کہ عام انسان اس چیز کو اس کی اپنی صحیح شکل میں دیکھ لینے کے بعد بھی رد کر دے جو اس کی فطرت کو مطلوب ہے اور جو اس چیز سے بدستور لپٹا رہے جس سے اس کی اصل فطرت ہم آہنگ نہیں آخری قابل لحاظ چیز جسے اس سلسلے میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا زمانے کا ارتقاء رجحان اور انسان کی ذہنی بے چینی ہے پچھلے زمانوں میں ایک تو انسانی فکر اپنی پختگی کو نہیں پہنچی تھی دوسرے لوگوں میں گروہی اور مذہبی اسبیتیں حد سے زیادہ ہوتی تھیں اور وہ اپنے دلوں کے دروازے بیرونی آواز کے لیے مضبوطی سے بند رکھتے تھے تیسرے تبلیغ و اشاعت کے ذرائع نہایت محدود تھے ان اسباب کی بنا پر دین حق کی تبلیغ کے ظاہری نتائج اکثر ناکامی کی شکل میں نمودار ہوا کرتے تھے مگر اب حالات بدل گئے ہیں بلکہ بالکل بدلے ہوئے ہیں انسان تحکمی عقائد کی اندھی پیروی اور اوہام پرستی سے اونچا اٹھ رہا ہے اور روز بروز حقائق پسندی کی طرف آ رہا ہے عقلیں ان اصول و نظریات کو چھوڑ کر دور پھینکتی جا رہی ہیں جو انسانی زندگی کے مسائل کو تسلی بخش طور پر حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے مغربی تہذیب نے جہاں دنیا کو بے شمار نقصانات پہنچائے ہیں وہیں وہ ایک ایسی کیفیت بھی ذہنوں میں پیدا کر گئی ہے جس سے ایک ایسا دین عظیم الشان فائدے حاصل کر سکتا ہے جو مسائل زندگی کا صحیح متوازن اور اطمینان بخش حل پیش کر سکے اس تہذیب نے ان اوہام کی بہت کچھ بنیاد ڈھا دی ہے جو انسانی دماغ کا پردہ بنے ہوئے تھے ان کے جانے کے ساتھ ان مذاہب کی چھتے بھی زمین پر آ گئی ہیں جن کی تعمیر ان اوہام پر ہوئی تھی اور جو صرف جذباتی کے حصار ہی میں جی سکتے تھے اس تہذیب کا جنم دراصل ایک فکری انقلاب کا نتیجہ تھا ایک تو انقلاب کی فطرت ہی بحرانی ہوتی ہے دوسرے جہاں تک خاص اس انقلاب کا تعلق ہے تو اسے صحیح رخ پر موڑنے کی کوئی کوشش بھی نہیں ہوئی بلکہ اس کا راستہ روکا گیا اور وہ بھی نہایت بھونڈے بلکہ احمقانہ طریقے سے اس لیے وہ اپنے جوش میں اوہام کے ساتھ بہت سے حقائق بھی بہا لے گیا اور دیگر مذاہب کی طرح خود اسلام کو بھی چیلنج کر گیا جو اپنی فطریت اور اقلیت کی وجہ سے اس کا صحیح رہنما ہو سکتا تھا مگر اس بے اعتدالی کے بکثرت تلخ نتائج اب اس کے علم برداروں کے سامنے آ چکے ہیں اس لیے وہ اعتدال کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں مختصر یہ کہ اس انقلاب نے ذہنوں میں جو بھونچال پیدا کر دیا ہے اس نے جاہلانہ مذہبی اسبیتوں کی بندشیں بڑی حد تک ڈھیلی کر دی ہیں اور ایسے بے شمار افراد پیدا کر دیے ہیں جو کسی بات کو صحیح سمجھ لینے کے بعد اسے تسلیم کر لینے میں اپنی روایتی موتقدات کو مانے نہیں پاتے پھر فکر کی اس آزادی اور ذہن کی اس بے تعصبی کے علاوہ وقت کی تمدنی معاشی اور سیاسی حالات نے بھی اسلام کے لیے کچھ زمین ہموار کر دی ہے جب سے نظام عالم کی سیاسی باغ دور فاسق و فاجر اور خدا سے باغی لوگوں کے ہاتھوں میں آئی ہے اور انہوں نے ہدایت الہی کو پس پشت ڈال کر زندگی کے نظام کو اپنے منمانے اصولوں پر چلانا شروع کیا ہے اس وقت سے نوے انسان برابر اپنی خود سری کے برے نتائج بھگتی چلی آ رہی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ انسانی دماغ کے بنائے ہوئے تمام نظام ہے زندگی ایک ایک کر کے ناکام ثابت ہو چکے ہیں نہ صرف یہ کہ ناکام ثابت ہو چکے ہیں بلکہ ان کی پیدا کی ہوئی پیچیدگیوں اور ان کی نازل کی ہوئی ہلاکتوں سے دنیا انسانیت چیخ اٹھی ہے اور بڑی بھی سے ایک ایسے نظام حیات کی فی الواقع طلبگار ہے جو اس کے دکھوں کا مداوع ہو سکے صورت واقعہ کے ان تینوں روشن پہلوؤں کو نگاہ میں رکھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ دین کا قیام ممکن ہے یا ناممکن کیا یہ صورت واقعہ ڈرنے سہمنے اور مایوس ہونے کی ہے اگر نہیں تو وہ لوگ کیوں نہ پورے اعتماد اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں جو ایک طرف تو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ پورا حق صرف اسلام کے پاس ہے اور زندگی کے مسائل کا صحیح اور تسلی بخش حل اس کے سوا اور کہیں ہے ہی نہیں دوسری طرف انہیں اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ انسان بھلائی کا فطری طلبگار اور خدا کی بہترین مخلوق ہے پیدائشی مجرم اور بدی کا پجاری نہیں ہے البتہ ان لوگوں سے اس طرح کے کسی اقدام کی توقع رکھنا ضرور غلط ہوگا جن کے اندر یہ یقین رسمی حدوں سے یا رسمی عقیدت کے حدوں سے آگے نہ بڑھا ہوا ہو کیونکہ ایسے اہل ایمان خا اسلام کے ان فضائل و محامد کا کیسے ہی فخر اور جوش سے اظہار کرتے ہوں اور اس کی شان میں کیسے ہی عمدہ قصیدہ پڑتے ہوں مگر چونکہ ان کی مدح سرائیوں کی جڑیں دل کی گہرائیوں میں نہیں ہوتی اس لیے وہ عمل و اقدام کے پھل بھی نہیں دے سکتی ایسے لوگ اگر خدا کے دین سے مایوس ہوں تو انہیں مایوس ہونا ہی چاہیے اور خود یہ دین بھی ان سے مایوس ہی ہے مگر ان لوگوں کے لیے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں جو دین حق کی ان خوبیوں اور صلاحیتوں پر اپنی عقل اور بصیرت کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو انہیں جاننا چاہیے کہ دنیا کے عام حالات اور انسانی حقائق آج اسلام کے حق میں ہیں آگے ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جو فکری اور عملی طاقت انہیں حاصل ہے اسے وہ اسی کام پر مرکوز کر دیں کہ یہ دنیا بہرحال اسباب کی دنیا ہے یہاں جو کام بھی انجام پاتا ہے اپنے مقررہ طرز ہی پر انجام پاتا ہے آپ کے اپنے دسترخوان کا لقمہ بھی آپ کے منہ میں نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دیتے اسی لیے حالات کسی نصب العین کے حق میں کیسے ہی سازگار کیوں نہ ہوں وہ کامیابی کی منزل پر اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کے لیے ضروری تدبیریں اور مطلوبہ کوششیں زیر عمل نہ لائی جا چکی ہیں اقامت دین کا نصب العین بھی اس کلیے سے مستثنی نہیں ہے اس لیے ان تمام روشن پہلوؤں کے باوجود جن کا ابھی تذکرہ کیا جا چکا ہے اس مقصد میں کامیابی اسی وقت ہو سکے گی جب کہ اس کے لیے مناسب تدبیریں اور مطلوبات کوششیں اختیار کر لی جائیں یہ تدبیریں اور کوششیں کیا ہیں ان کو دو لفظوں میں اسلام کی فکری اور عملی شہادت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے فکری شہادت تو یہ ہے کہ اسلام کا بیسویں صدی کی زبان میں تعارف کرایا جائے اور آج کے ذوق و ذہن کو اپیل کرنے والے طرز استبلا سے اسے مدلل کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اس نے جو ہدایات و احکام دیے ہیں انہیں زمانہ حال کی تعبیروں میں ڈھال کر لوگوں پر واضح کیا جائے کہ انسانی مسائل کا صحیح حل اور تمدن عالم کی صحیح رہنمائی صرف انہی ہدایات میں مضمر ہے عملی شہادت یہ ہے کہ عمل کی زبان سے بھی اس پر اپنے یقین کا اظہار کیا جائے اور مشکل سے مشکل مواقع میں بھی اس کی راہ راست سے قدموں کو ہٹنے نہ دیا جائے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے عبادتوں میں وہ روح پیدا کی جائے جس سے دلوں میں زندگی اور سیرتوں میں پاکیزگی آتی جائے انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے معاملات میں اسلامی اخلاق کی پوری پابندی کی جائے قومی وطنی, نسلی خاندانی طبقاتی اور ذاتی مفادات سے آنکھیں بند کر کے اصلاً صرف اسلام کے مفاد کو سامنے رکھا جائے ظلم کا جواب عدل اور افو گزر سے بدی کا جواب نیکی سے جھوٹ کا جواب سچ سے اور بے اصولی کا جواب اصول پسندی سے دیا جائے کہ یہ صحیح و جہد صرف اس مسل کے حیات کی تبلیغ و اقامت کے لیے ہے جس پر ساری انسانیت کی فلاح موقوف ہے اور پھر اس سعی و جہد میں حسب ضرورت اپنے عیش و آرام کو خیر کہنے اپنے آرزو کو پامال کرنے اور جانی و مالی قربانیاں دینے میں کم از کم اتنی ہی پامردی دکھائی جائے جتنی کہ لینن اور اسٹالن کے ساتھیوں نے کمیونزم کی اقامت میں نازیوں نے ناطسیت کی حمایت اور سربلندی میں اور جپانیوں نے کی رضا جوئی میں ابھی پچھلے دنوں دکھائی ہے اگر فکری اور عملی شہادت کا یہ فریض انجام دے دیا گیا جو دیا یقیناً جا سکتا ہے تو حق کی ساہرانہ قوت تسخیر کا دعویٰ ہے اور خدا کی سنت اس دعوے کی گواہ ہے کہ ایک دن یہ جد و جہد کامیاب ہو کر رہے گی ذہنوں کی گرہیں کھل جائیں گی دل اس کی طرف کھنچ آئیں گے آنکھیں اس کے سامنے فرتے عقیدت سے جھک پڑیں گی اور دنیا پھر سے ید خلون فی دین اللہ افواجہ کا روح پرور منظر دیکھ لے گی ہم جانتے ہیں کہ آج خدا کی زمین پر باطل کی مضبوط گرفت قائم ہے مگر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ باطل اپنے ابدی اقتدار کا وسیقہ لے کر نہیں آیا ہے نہ وہ اس زمین کا جائز وارث ہے قدرت نے زمین کو اصل مسکن اصل مسکن حق کا بنایا ہے باطل کا نہیں مگر ہوتا یہ ہے کہ جب حق اپنے علمبرداروں کی غفلت اور فرض ناشناسی کی وجہ سے اپنے اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے تو باطل کا دیو اسے خالی پا کر قبضہ جما لیتا ہے کیونکہ اس گھر کے بنانے والے نے اس کے لیے ضابطہ ہی یہ بنایا ہے کہ وہ کبھی بے آباد نہ رہے اس لیے اگر وہ اپنے اصلی حقدار سے آباد نہیں رہ جاتا تو ناچار غاصب ہی کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر فطری صورتحال ہوتی ہے جسے یہ گھر مجبوراً ہی گوارا کرتا رہتا ہے اس لیے جب بھی اس کا اصل مکین اپنا قبضہ واپس لینے پر تل جاتا ہے تو قدرت کے مضبوط ہاتھ اس غاصب کو نکال کر لازمن باہر کر دیتے ہیں یہ ایک اصولی حقیقت ہے جس کی بنیاد کسی خوش گمانی پر نہیں بلکہ قرآن حکیم کے محکم بیان پر ہے اس نے فرمایا جاء الحق الباطل ان بنی اسرائیل حق اور باطل مٹ گیا بلا شبہ باطل مٹنے ہی والی چیز ہے معلوم ہوا کہ باطل کی زندگی صرف حق کی غیر موجودگی غیر موجودگی تک ہے جب حق آئے گا آئے گا نہیں بلکہ یوں کہیے کہ جب لانے والے اسے لائیں گے تو باطل خود جگہ چھوڑ دے گا اس لیے یہ گمان کرنا کہ مطلوبہ کوششوں کے باوجود حق کا قیام ممکن نہیں دراصل اللہ تعالی پر بے اعتمادی ظاہر کرنا اور عہد شکری کا بہتان لگانا ہے جو خدا اس باطل کی خاطر دی ہوئی قربانیوں کو بھی کامیاب بنا دیتا ہے جو اسے مبغوز ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس حق کی خاطر دی ہوئی قربانیوں کو رائے گاہ جانے دے گا جو کہ اس سے محبوب ہے حالانکہ اس کی طرف سے وعدے پر وعدے کیے گئے ہیں اللَّهُ مَنْ اللہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں میں جو خدا ترسی کی روش اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے کام میں اس کے لیے آسانی فراہم کر دیتا ہے عَلَى و فَهُوَ حَسْبُهُ جو کوئی خدا ترسی کی راہ پر چلتا ہے تو وہ اس کو راستہ مہیا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے روزی ملنے کا شان و گمان بھی نہیں ہوتا اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور اسی لیے اس سعی و جہد کے نتیجے میں اس نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ ان حزب اللہ ہم سن رکھو اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے المائدہ نیز اس نے یہ بات بھی فرما رکھی ہے اور کسی اشارے کنائے کے انداز میں نہیں بلکہ شریع الفاظ میں فرما رکھی ہے کہ جب یہ پارٹی دشمن کے مقابل ہوتی ہے تو اس کی غیبی نصرتیں اس کی پشت پر ہوتی ہیں یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے بھی اس کے پہلو ب پہلو لڑنے کے لیے اتر آتے ہیں اور اس لیے وہ اپنے سے دس گنے دشمنوں پر بھی غالب آ کر رہتی ہے بدر حد احزاب اور ہنین کی لڑائیوں میں یہ وعدے واقعہ بن چکے ہیں لہذا یقین رکھنا چاہیے کہ جو فرشتے ان میدانوں میں آئے تھے وہ کہیں بھی آ سکتے ہیں اور قرآن بتاتا ہے کہ خدا کے بندے اور حق کے مجاہد جب چاہیں انہیں بلا سکتے ہیں چنانچہ غزوہ بدر کے واقعات پر تبصرہ کرتے وقت جب اللہ تعالی نے ملائکہ کے اترنے کا ذکر کر کے اپنی غیر معمولی نصرت کا تذکرہ کیا تو ساتھ ہی اس خیال کو بھی دور کر دیا کہ ممکن ہے یہ نسرت کوئی وقتی قسم کی اور صرف اسی ایک واقعے کے لیے رہی ہو فرمایا ومن سرو اللہ دلہ یہ مدد خاص اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے سرح انفال فرمانے کا مدعا یہ ہے کہ فتح و نصرت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس طرح آج ہے کل بھی رہے گی اس لیے اہل ایمان کو یہ تائید و نصرت ہر وقت حاصل ہو سکتی ہے اور اگر انہوں نے انصار اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کا مولا اور نصیر بننے میں دیر نہ لگائے گا انشاءاللہ یاد رکھیے یہ سب وعدے اور ارشادات اس اللہ کے ہیں جس کے بارے میں مومن کا یہ یقین ہے کہ وہ کبھی غلط وعدہ نہیں کرتا اور جو وعدہ وہ کرتا ہے اسے وہ ضرور پورا کرتا ہے اور اگر کوئی اس یقین سے محروم ہے تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جھوٹ کہتا ہے اگر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے حتیٰ کہ غلط نہ ہوگا اگر اسے انہیں پیش رووں کا خلف الصدق کہا کا جو دین کی راہ میں مشکلات کو دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اللہ ہم سے فتح اور غلبے کے وعدے کر کے دراصل دھوکے دے رہا ہے ما وعدن اللہ ہوں اللہ غرور صورت الحزاب کیا ان تمام حقیقتوں کے باوجود دین کے قیام کو ناممکن ہی کہا جاتا رہے گا اور کیا ایسا کہنا قلب و نظر کی بے بصیرتی یا پھر ادائے فرض سے بزدلانا فرار کی دلیل نہیں امکان امکان کامیابی کے ان تمام روشن پہلوؤں کی موجودگی میں بھی اگر کوئی شخص قیام دین کی طرف سے مایوسی رہتا ہے تو یقیناً وہ مومن کا کردار ادا کرتا ہے نہ مومنہ نہ ذہن کا ثبوت دیتا ہے وہ بھولتا ہے کہ مایوسی ایمان کے نہیں بلکہ کفر کے خصائص میں سے ہے ایسے لوگ حالات کی نام نہاد سازگاریوں کو دراصل اپنی فراری روش کا جواز ثابت کرنے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کیا کرتے ہیں ورنہ انہیں بتا آیا جانا چاہیے کہ آخر وہ کون سے حالات ہیں جن میں دین یا اللہ کے دین کا قیام و نفاذ ممکن ہوا کرتا ہے یہ تو بالکل ظاہر بات ہے کہ دین حق کو قائم کرنے کی کوشش جہاں بھی اور جس وقت بھی درکار ہوگی وہاں اور اس وقت کوئی نہ کوئی باطل بل فیل قائم اور نافذ ضرور ہوگا اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ باطل نظام نظاموں میں سے وہ کون سا نظام شریف نظام ہے جو نظام حق کے قیام و نفاذ کے لیے اپنی مملکت از خود چھوڑ دیا کرتا ہے تاکہ اس کی آمد کا انتظار کیا جائے اور جب وہ آ کر نظام حق کی تاج پوشی کے لیے دربار حکومت بنا سجا دے تو اس کے ہم وفادار عام تزک و احتشام سے اسے لے کر تاج و تخت پر بٹھا دیں کیا یہ دنیا کی پوری زندگی میں اس طرح, کی اس طرح کا کوئی حق نواز باطل کبھی پایا گیا ہے اور کیا دین حق کی امامت کے لیے جب جب کوششیں کی گئی ہیں اس وقت کے حالات اس کام کے لیے ضرور ہی سازگار تھے اور آئندہ ہمیں بھی ایسے خوش آئندہ حالات پیدا ہو جانے کی امید ہے مستقبل کے پردے میں کیا کچھ چھپا ہوا ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر ماضی کے حالات اور واقعات کے آئینے میں تو صورت واقعہ کا مشاہدہ ہم بھی کر سکتے ہیں ان حالات اور واقعات کی گہری نظر سے جائزہ لیجئے اور پھر بتائیے کہ دنیا دینی تاریخ کے اس پورے سلسلے میں جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر ہم تک پہنچتا ہے اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں کی جا چکی ہیں کیا ان سب کے زمانے اس کام کے لیے آج کی بنسبت زیادہ سازگار تھے اس کے ثبوت میں کیا نوح علیہ السلام کے زمانے کا نام لیا جا سکتا ہے جبکہ ساڑھے نو سو برس تک ان پر گالیوں اور پتھروں کی بارش ہی ہوتی رہی یا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جبکہ نمرود کی خدائی قائم تھی اور حضرت ممدوح کو آخرکار انگاروں کی بھٹی میں جھونک دیا گیا تھا یا کیا حضرت عیسا علیہ السلام کا زمانہ اس خیال کی شہادت بن سکتا ہے جس میں چاروں طرف رومن امپائر کی تاغوتی چھائی ہوئی تھی اور چند برسوں کے اندر ہی اندر انہیں پھانسی کا حکم سننا پڑ گیا پھر کیا آخر آخر اس پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نقطہ نظر کے حق میں پیش کیا جا سکتا ہے جبکہ خود مرکز کا گڑھ اور جاہلیت کی راجدھانی بنا ہوا تھا اور دعوت حق کا جواب دل آزاریوں اور ایزا رسانیوں کاٹوں اور پتھروں سماجی بوکاٹ اور قتل کے منصوبوں سے دیا جا رہا تھا اگر انبیائی دعوتوں کو کسی تعویل سے اپنے لیے ماورائے مثال قرار دے دیا جائے تو اچھا ذرا نیچے بھی اتر کر دیکھ لیجئے یہ الفسانی کا زمانہ ہے اس میں مسلمان حکومت اسلام کے خلاف اپنا پورا زور صرف کرتی نظر آ رہی ہے اور یہ سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید رحیم اللہ کا زمانہ ہے جس میں اہل اسلام کے سینوں پر ایک طرف انگریز اور دوسری طرف سکھ سوار دکھائی دے رہے ہیں اور داڑیوں تک پر ٹیکس لگا ہوا ہے نام لے کر بتائیے ان زمانوں میں سے کون سا زمانہ ہے جس کو دعوت حق کے لیے موجودہ زمانے سے زیادہ سازگار کہا جا سکتا ہے کیا یہ ایک حقیقت نہیں ہے کہ ان میں سے ہر زمانہ اقامت پرختر اور مایوس کن اور ناسازگار تھا جتنا کہ آج ہے بس اگر ناسازگاریوں کا لحاظ کیا جائے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ آغاز آخری نش سے اب تک ایک فیصدی دور بھی ایسے نہیں آئے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کوئی دور بھی نہیں آیا جو اس جد و جہد کے لیے سازگار تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے سخت زمانوں اور ناموافق حالات میں بھی کتنی ہی کوششیں کامیاب ہو گئیں پھر سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے دنیا جہاں کی ساری ناکامیاں اسی زمانے کے لیے کیوں مقدر مان لی ہیں اور ساری مایوسیوں کو اپنے ہی لئے کیوں مخصوص سمجھ لیا ہے مزید ستم زریفی یہ کہ ناممکن ہونے کا یہ فتوہ بھی کسی عملی تجربے کی سند کے بغیر ہی دیا جا رہا ہے جب اس کام کی خاطر کبھی براہ راست کوشش ہم نے کی ہی نہیں تو آخر کس دلیل کی بنا پر یہ ناممکن ناممکن کا شور کیا جا رہا ہے اگر ہم نے فکر و عمل کی ساری قوتوں کے ساتھ اور طریقے انبیاء کے مطابق یہ کوشش کر لی ہوتی اور اس کے بعد بھی ساحل یا ساحل مراد دکھائی نہ دیا ہوتا تو بہرحال یہ ایک تجربہ ہوتا جو عدم امکان کے دعوے کے حق میں بطور دلیل پیش کیا جا سکتا تھا مگر یہ عجیب دھاندلی ہے کہ دریا میں اترتے نہیں اور دور سے کھڑے کھڑے اس کی گہرائی کے اتھا ہونے کا دعوی کر رہے ہیں یقین فرمائیے جو ذہنیت آج کے حالات کو ناسازگار کہتی ہے اور ان کی موجودگی میں کامیابی کو ناممکن قرار دے رہی ہے وہ قیامت تک کسی امکان کے پا میں ناکام ہی رہے گی اور اس کے لیے کوئی زمانہ ایسا آ, ہی نہیں سکتا جس میں اس جد و جہد کو شروع کیا جا سکتا ہو جس بات سے آج وہ لرزا ہے وہ ہمیشہ ہی رہے گا صرف اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی مگر قیام حق کے مقابلے میں ہر باطل ہی ہے وہ اپنے کسی دور اور اپنی کسی شکل میں بھی حق کو زندگی کا رہنما سمجھنے کا روادار نہیں ہو سکتا اور نہ ٹھنڈے پیٹوں اسے اپنے سامنے پاؤں جمانے کا موقع دے سکتا ہے جب بھی اقامت کے اکامت حق کے لیے جدوجہد کی جائے گی وقت کا باطل اپنے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر لازمند سامنے آئے گا اور اہل حق کو مختلف شکلوں میں وہی تمام زحمتیں رکاوٹیں مشکلیں اور مصیبتیں استقبال کے لیے موجود ملیں گی جن کا آج تصور کیا جا سکتا ہے بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ راہ ہمیشہ خار زاروں اور شولا قدم ہی سے ہو کر گزرے گی وہ امکان اور وہ سازگاری جس کی تلاش ہے اس راہ کے مسافروں کو نہ کبھی ملی ہے نہ کبھی مل سکتی ہے قرآن نے اس حقیقت کو اتنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ غلط فہمی یا خوش گمانی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے. وہ بار بار فرما چکا ہے کہ ایمان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے جانچا پر کھا جاتا ہے اور اللہ کے حضور وہ اس وقت تک مقبول نہیں ٹھہرتا جب تک کہ وہ اس بھٹی میں تپائے جانے کے بعد اپنے آپ کو کھڑا ثابت نہ کر دے حتیٰ کے حالات اگر بظاہر بالکل سازگار اور بے خطر دکھائی دیتے ہوں تو بھی قدرت انہیں ناسازگار اور خطرناک بنا دیا کرتی ہے تاکہ ایمانی دعووں کی صداقت جانچی جا سکے اس حقیقت کے ہوتے ہوئے اس منطق کی داد بھلا کون دے سکتا ہے کہ حالات سخت ناسازگار ہیں اور فضا خطرات سے بھری ہوئی ہے اس لیے دین کی اقامت کا نام لینا صحیح نہیں قرآن حکیم کے نزدیک تو یہ مشکلات اور مسائل کے ذریعے دعوائے ایمان کی آزمائش ضروری ہے لیکن اس کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو کر اپنے مومن ہونے کا ثبوت پیش کرنے کی بجائے اسے الٹا اپنا ادائے فرض سے سبب دوش ہونے کی سند جواز بنائے لے رہے ہیں یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ فوج کا کوئی سپاہی میدان جنگ کا رخ کرنے سے اس لیے انکار کر دے کہ وہاں سے توپوں کے چھوٹے چھوٹنے اور بموں کے پھٹنے کی دہشت ناک آوازیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ یہ سمجھے جا رہا ہے کہ مجھے ملک و ملت کا ایک وفادار اور فرض شناس سپاہی کہا جانا اور بہادری کے تمغے کا مستحق تسلیم کیا جانا چاہیے حالانکہ یہ میدان جنگ ہی وہ جگہ ہے جہاں اس اعزاز کا استحقاق حاصل کیا جا سکتا ہے قومی مفاد کا بت اس سلسلے میں قومی مفادات کی دہائی بھی کچھ کم حیرت انگیز نہیں کیونکہ اس دلیل کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ جس مسلمان کو ہر حال میں انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے اور اللہ کے لیے حق کی بیلاغ شہادت دینے کی تعلیم دی گئی تھی خاص اس شہادت میں اسے خود اپنی ہی ذلت کے لیے اپنے والدین ہی کے یا اپنے اقربا ہی کے خلاف صف آرا ہونا پڑ جائے کون قوامین بال اور جس کے متعلق یہ طے کیا جا چکا ہے کہ اللہ نے اس کے جان و مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہے ان اللہ ونف صحم بے ان لہم الجن اب اسی مسلمان کو گویا اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر انصاف کی راہ چلنے اور حق کی شہادت دینے میں تیری ذات کا یا تیرے خاندان کا یا تیری قوم کا نقصان ہوتا ہے تو ایسے انصاف کو دیوار پر دیمار اور ایسی شہادت حق پر لانت بھیج اگر اللہ کی رضا جوئی اختیار کرنے سے تیری جان یا تیرے مال پر آنچ آتی ہو تو ایسی خدا طلبی کو دور سے سلام کر غور تو کیجیے قومی مفاد کی محبت میں اپنے مقصد وجود ہی کو چھوڑ بیٹھنے کا خیال کوئی معمولی خیال ہے یا زندگی کا ایک مستقل بنیادی نظریہ ہے جس کی اساس پر بننے والی عمارت اس اس عمارت یکتر مختلف ہوتی ہے جسے اسلام یا قرآن تعمیر کرنا چاہتا ہے اس نظریے کو اختیار کر لینے والا اگر اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو کہے مگر اسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک ایسا مسلمان ہے جس کی نگاہ میں بنیادی انسیت دین اور قیام دین کو نہیں بلکہ اس کے اپنے معاشی اور سیاسی مفاد کو حاصل ہے جو ایسا کوئی راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا جس کا تقاضا اسلام چاہے کیسے ہی شد و مد سے کرتا ہو مگر اس کے اختیار کرنے سے اس کو اپنا یا اپنی قوم کا کوئی مادی مفاد خطرے میں پڑتا دکھائی دیتا ہو اور جو دین کو دنیا پر آجلا کو آجلا پر معاد کو معاش پر رضاء اللہی کو قومی مفاد پر یعنی مقصد زندگی کو زندگی پر قربان کر دینے ہی کو دانشمندی سمجھتا ہے کیا اس ذہنیت کو مومنانہ ذہنیت سمجھا جا سکتا ہے کیا یہ وہی انداز فکر ہے جو قرآن اپنے پیرووں کو سکھلاتا ہے اگر یہ ذہنیت اور یہ انداز فکر ایک مومن اور پیرو قرآن کا ہو سکتا ہے تو پھر وہ کون سی ذہنیت اور انداز فکر ہے جسے ہم کفر اور مادیت کا مخصوص انداز کہہ سکتے ہیں کیا ہمیں قرآن کی یہ بات یاد نہیں رہی کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں ماں جہاں اللہ قلبی سورہ احساب اور جب ہر شخص کے دینے میں ہر شخص کے سینے میں دل ایک ہی ہے تو اس میں بیک وقت دو محبوبوں اور دو معبودوں کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے اس میں تو صرف آباد ایک ہی کی محبت ہو سکتی ہے یا تو خدا کی یا قوم اور قومی مفاد کی اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے الغرض اس نظریے کے ساتھ خدا پرستی کا جوڑ کبھی نہیں لگ سکتا یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ آسمان کے سورج سے زیادہ روشن اس لیے جس قسم کے جس قسم کے مفاد قومی کی دہائی دی جا رہی ہے وہ ایک خطرناک بت ہے جسے توڑے بغیر اسلام کا مفاد پورا نہیں کیا جا سکتا زمانے نبوت میں بہت سے منافقوں کے نفاق کی بنیاد بھی اسی مفاد پرستانہ ذہنیت پر تھی ایمانی اخلاص کے مطالبے کے جواب میں وہ کہا کرتے تھے نقشہ انترہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت آ جائے گی سورہ مائدہ. یعنی اگر ہم اخلاص کے ساتھ اور بالکل یکسو ہو کر ملت اسلامیہ میں علانیہ شامل ہو گئے تو ہم پر مصیبتیں آئیں گی ہمیں مصیبتیں گھیر لیں گی ماحول ہمارا دشمن ہو جائے گا اور اسلام کی وجہ سے ہم سارے جہاں کی عداوتوں کا نشانہ بن جائیں گے اسی طرح بہت سے تھوڑے دل کافر کا بھی کفار کا بھی یہی کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری تعلیمات کی سچائی کا انکار نہیں کرتے مگر ہماری اس مشکل کا علاج کیا کہ من میں سرے خصص اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت الہی کے پیرو بن جائیں تو مادر وطن کی گود سے چک لیے جائیں گے یہ دونوں گروہ اتباع حق کے معاملے میں جس انداز فکر اور طرز استدلال سے کام لے رہے تھے کیا آج قومی مفاد کی باتیں انہیں کی یاد تازہ نہیں کر رہی ہیں قرآن سراپا حق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صادق و مسدوق ہیں اسلام کی صحیح پیروی ہی فلاح اور خوشبختی کا واحد ذریعہ ہے لیکن اگر قرآن کے مطالبے رسول کی ہدایات اور اسلام کے تقاضوں پر عمل ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے ہمیں اندیشہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ زمانے بھر کی ہم پر ٹوٹ پڑیں گی ذرا ذرہ ہماری مخالفت پر کمر باندھ لے گا ہم معاشی غلام اور سیاسی چھوت بن جائیں گے افسوس ذرا نہ سوچا کہ یہ قومی مفاد کا بچانا ہے یا اللہ کی غضب کو اللہ کے غذب کو دعوت دینا صحیح مفادات کے تحفظ کی قطعی ضمانت یہ جو کچھ عرض کیا گیا یہ فرض کر کے عرض کیا گیا کہ قومی مفادات کی تباہی کا اندیشہ ایک واقعی اندیشہ ہے لیکن کیا حقیقت بھی اس مفروضے کے مطابق ہی ہے کیا امت اگر دین کی ہو رہی تو دنیا سے فل واقعی اسے ہاتھ دھو ہی لینا پڑے گا قرآن مجید کا کہنا ہے کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے یعنی اقامت دین کا فریضہ اگر بجا لایا گیا تو اس سے صرف آخرت ہی نہیں سمرے گی بلکہ اس کی دنیا بھی اجلی ہو جائے گی اور کسی ایسی چیز سے محروم نہ رہ جائے گی جس کی آلی حوصلہ قوم طلبگار اور آرزو مند ہوا کرتی ہیں چنانچہ وہ ان محبوب اور مطلوب چیزوں میں سے ایک ایک چیز کا نام لے کر بائیمان مومنوں کو اس کے لازمی حصوں کی بشارت دیتا ہے مثلا بائزت امن و اتمنان کی زندگی کے بارے میں جو صحیح قومی مفادات میں سے ایک اہم مفاد ہے وہ فرماتا ہے اللذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئیک لهم الامن سورہ انعام لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا ان کے لیے امن ہے اسی طرح معاش خوشحالی کے متعلق اللہ جل شانہو کے یہ ارشادات وہ سناتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر یہ اہل کتاب اور انجیل کو ان ہدایتوں کو جو ان کی جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری گئی تھی قائم کرتے تو اپنے اوپر سے بھی رزق پاتے اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی سیاسی سربلندی کے بارے میں جسے غالباً قومی مفادات میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قول دیتا ہے کہ ان یاری سہا عبادی الصالحون الانبیاء شک زمین کی وراثت میرے صالح بندو ہی کو ملتی ہے انتم الاعلون ان خم تم منی سورے عمران تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے ان الگ الگ یقین دہانیوں کے علاوہ اس کی ایک جامع یقین دہانی بھی سنیے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں اقتدار گا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے معاملے میں وہ ایسا کرتا رہا ہے اور ان کے لیے ان کے اس دین کی جڑیں گہری جما دے گا جسے ان کے لیے اس نے پسند فرمایا ہے اور ان کے خوف کو امن اور سلامتی سے بدل دے گا پھر اسی بات کو منفی شکل میں بھی دیکھیے بھٹکے ہوئے لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے جب تم سیدھی راہ پر رہو گے قرآن مجید کے یہ سارے وعدے اور اس کی یہ یقین دہانیاں آپ کے سامنے ہیں ان کی روشنی میں اس خوف بربادی کی حقیقت پوری طرح آیاں ہو جاتی ہے جو اقامت دین کا نام سنتے ہی قوم مفاد کے نام نہاد پاسبانوں پر تاری ہو جایا کرتا ہے کیا اب بھی ایمان کشخام خیالی کو کوئی وزن دیا جا سکتا ہے کہ یہ جد و جہد مسلم مفادات کو نگل جائے گی یا اس کے برعکس یہ باور کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ایمان و عمل صالح کی جرت زندگی اختیار کر کے صحیح معنوں میں یہ فریضہ انجام دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ہمیں ہر وہ چیز مل جائے گی اور خط ان مل جائے گی جسے قوم و ملت کا واقعی مفاد کہا جا سکتا ہے لیکن اگر کسی بدنسیب کو خود ایمان کی قوت تشخیری ہی سے بدگمانی ہو اور اللہ تعالی کے وادوں پر اسے اعتماد ہی نہ ہو تو بڑی زبردستی کرتا ہے اگر اس کے باوجود بھی وہ امت مسلمہ کے معاملے میں کچھ بولنے کا اپنے کو حقدار سمجھتا ہے بلا شبہ ایسے لوگوں کو کوئی بڑی سے بڑی دلیل بھی خوف اور مایوسی کی دلدل سے نہیں نکال سکتی ان کے نزدیک تو اقامت کی جدوجہد کیا نفس اسلام ہی خوف اور تباہی کا سامان ہے ہاں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں عزت اور اقبال اور امن و خوشحالی کا حصول بڑی دشواریوں اور قربانیوں کے بعد ہی ہوگا اور ابتدا میں ملت کو کچھ نہ کچھ کھونا ضرور پڑے گا لیکن ظاہر ہے کہ یہ دشواری کچھ اسی مقصد کی راہ میں نہیں آتی بلکہ یہاں ہر بڑے مقصد کی خاطر اس طرح کی قربانیاں بلکہ اسی طرح کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور جسے کچھ پانا ہوتا ہے تو وہ پہلے کچھ نہ کچھ کھو ضرور لیتا ہے ایک کسان فصل اٹھانے کے زمانے میں اپنے کھتے اسی وقت بھر سکتا ہے جبکہ تخریضی کے زمانے میں اس نے بقدر ضرورت خالی بھی کیا ہو اس لیے قومی مفادات کی اگر فصل کاٹنی ہو تو اس کے لیے پہلے تخم ریزی کا سرافہ اور دیگر ضروری مشقتیں برداشت کرنی ہی پڑیں گی اور اس حد تک مفاد سے دستبرداری کا اندیشہ ہی نہیں بلکہ یقین بالکل بجا ہے لیکن کیا چند پیسے دے کر اشرفیوں کا توڑا حاصل کر لینا کوئی گھاٹے کا سودا ہے اور کیا اسے مفادات کی تباہی کہا جائے یا ان کے بہتر سے بہتر حصول اور تحفظ کی بہتر سے بہتر زمانت؟ پھیر کا راستہ اب رہا یہ سوال کہ آیا ناسازگار حالات کے پیش نظر ہم نسب العین کے لیے براہ راست جد و جہد کرنے کے بجائے کوئی پھیر کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں تو اس سوال کا جواب کسی طرح بھی اس بات میں نہیں دیا جا سکتا نہ تو عقل اس کی حمایت کرتی ہے نہ حق کی فطرت اسے گوارا کرنے کو تیار ہے اور نہ اب تک کی تاریخ سے اس بات کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ اس مقصد کو صحیح معنوں میں اپنا مقصد زندگی قرار دینے والے کو کسی شخص یا گروہ نے یہ پالیسی اختیار کی تھی یہ جدوجہد متمدن اور غیر متمدن آزاد اور غلام دولت مند اور غریب الغرض ہر طرح کی قوموں کے اندر چلتی رہی ہے اور ہر طرح کے حالات میں انبیاء آتے رہے ہیں مگر ہر ایک نے آتے ہی سب سے پہلے آواز جو منہ سے نکالی وہ یہی تھی اور صرف یہی تھی انبد اللہ وجے اے بندگان خدا خدا کی بندگی کرو اور تاوت سے دور رہو کاوش کے باوجود بھی کسی نبی کو اس راست پالیسی سے ہٹ کر کوئی پھیر والی پالیسی اختیار کرتے ہوئے نہیں پایا جا سکتا ابھی اس سوال کو چھوڑ دیجئے کہ ان حضرات نے ایسا کیوں کیا پہلے اس حقیقت کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھ لیجئے کہ ایسا ہوا ہی ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ واقعہ ہے تو پھر ان لوگوں کے لیے جو اسوئے انبیاء ہی کو اپنا مرجع کامل مانتے ہوں اس طریقۂ کار کو چھوڑ بیٹھنا جائز کس حجت شرعی کی بنا پر ہو سکتا ہے اگر حالات زمانے کے اختلافات کوئی چیز ہیں تو کیا اس بات کا دعوی کیا جا سکتا ہے کہ تمام انبیاء کے زمانے تو بالکل یکساں کے تھے جس کی وجہ سے ان سب کے طرز عمل میں ایسی مکمل یکسانی اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے اور یہی بیسویں صدی کا زمانہ ایک ایسا انوکھا اور غیر معمولی زمانہ ہے جس کے حالات اب تک پوری انسانی تاریخ کے حالات سے یکسر مختلف ہو گئے ہیں یقینا کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان اس طرح کا دعوی نہیں کر سکتا سب جانتے ہیں کہ کچھ بنیادی حقائق تو ایسے ہیں کہ جو کبھی بدلتے نہیں اور جو تمام انسانوں میں یکساں طور پر کار فرما اور آئندہ بھی رہیں گے یہ صرف ظاہری حالات اور عارضی کیفیات ہوتی ہیں جو ہر دور کی الگ الگ ہوتی ہیں اور آئندہ بھی ہوتی رہیں گی اس لیے اگر ظاہر باتوں کا لحاظ کیا جائے تو جس طرح آج کا زمانہ پہلی صدی ہجری سے مختلف ہے اسی طرح پہلی صدی ہجری کا زمانہ دورِ عیسوی سے اور دورے عیسوی دورے موسوی سے بھی لازمن مختلف تھا اب اگر اس اختلاف احوال کے باوجود تمام امبیا نے یکساں طور پر ہمیشہ براہ راست جد و جہد کی پالیسی اختیار کی تو اس ظاہری اختلاف کے باوجود بھی جو ہمارے زمانے اور پچھلے زمانوں میں نظر آتا ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی یہی پالیسی اختیار کریں کیونکہ اس کام کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنایا ہی نہیں گیا اور تمام انبیاء کا اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس جد و جہد کا مزاج ہی براہ راست اقدام کا طالب ہے یہ دلی یقین سے بڑھ کر ہم کو حق الیقین کی حد تک پہنچا دے سکتی ہے کہ اگر اس میں تاریخ انبیاء کی یہ گواہی بھی شامل کر دی جائے کہ بعض انبیاء کو پھر کی پالیسی اختیار کرنے کے بہتر سے بہتر مواقع ہاتھ آئے مگر انہوں نے پوری صفائی اور تمانینت کے ساتھ ان کو ٹھکرا دیا خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قریش کی جس پیشکش کا تذکرہ پچھلے صفوں میں آ چکا ہے فرمائیے اس نے اس کا کیسا سنہری موقع فراہم کر دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم آپ سے یہ مطالبہ بھی نہیں کرتے کہ آپ اپنی دعوت توحید سے دستکش ہو جائیں آپ سے ہماری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارے بتوں کی تردید اور تحقیق کرنے اور ہمارے دین کی ایب چینیا فرمانے سے باز رہیں تو آج کے اہل سیاست و تدبر کے نقطہ نظر سے یہ پیشکش یقیناً ایک نعمت غیر مترقبہ تھی اور اس کو ٹھکرا دینے کی بابت کچھ سوچنا بھی حرام مطلق سے کمنا تھا انہیں اگر مشورہ دینے کا موقع ملتا تو ان کا مشورہ اس کے سوا اور کچھ نہ ہوتا کہ آپ اس پیشکش کو فوراً قبول فرما لیں تاکہ اس سے ایک طرف تو ان مصیبتوں اور فتنوں کا بھی خاتمہ ہو جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو زندگی اجیرن کیے ہوئے ہیں ان کی زندگی اجیرن کیے ہوئے ہے دوسری طرف سخت حجاز پر قابض ہو چکنے کے بعد آپ اپنے حاکمانہ اثر و اختدار سے کام لیتے ہوئے حکمت کے ساتھ اپنے دین کی جڑے مضبوط کرتے جائیں یہاں تک کہ رفتہ رفتہ و پورے عرب پر قائم ہو جائے مگر آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر عالم نے اس سنہری موقع پر کیا طرز عمل اختیار کیا اور اس پیشکش کا کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہارے پاس جو پیغام لے کر آیا ہوں اس سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے تمہاری دولت حاصل کر لوں یا جاہو عظمت کا مالک بن جاؤں یا تمہارا بادشاہ بن جاؤں سو میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اب اگر تم میری دعوت کو مان لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں باعث سے خیر ثابت ہوگی اور اگر اسے رد کر دیتے ہو تو میں پوری مضبوطی سے اپنے کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے یہ کسی جوشیلے اور جذبات کی رو میں بہنے والے انقلابی نوجوان کے الفاظ نہ تھے بلکہ میں حکمت و دانش کے الفاظ تھے جس کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اس کے دل اور اس کی زبان پر خدا کی نگرانی قائم تھی اور جس نے کبھی کوئی بات جذبات سے بے قابو ہو کر نہیں کہی اس لیے ایک مومن تو اس وہم کو اپنے قریب بھی پھٹکنے نہ دے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کا حق نہیں پہچانا اور ایک ایسے طریقہ کار کے ہاتھ آتے ہوئے بھی اسے اودن ترک کر دیا جو حصول مقصد کے لیے راست جد و جہد سے زیادہ موزوں اور کارگر تھا یا یہ کہ آپ میں نوز باللہ آج کے نام نہاد مدبروں جیسی بھی انجام بینی نہ تھی کہ ماحول اور زمانے کے تقاضوں کا اندازہ کر سکتے اور اس کے نتیجے میں اس پالیسی کو اختیار کر لیتے ایسا کوئی گمان بھی مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں اب اگر آپ نے موقع ملنے کے باوجود دعوت حق اور اقامت دین کا براہ راست طریقہ ترک نہیں کیا تو یہ اس بات کی قطعی دلیل ہے پھیر کا راستہ اختیار کرنا کسی اور حکمت و دانش کے مطابق ہو تو ہو مگر نبوی حکمت و دانش کے مطابق ہرگز نہیں ہے خالص عقلی حیثیت سے بھی دیکھیے تو اس طرز فکر اور اس نظریے میں ہیلا جوئیوں خوش گمانیوں اور خود فریبیوں کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا پھر کے راستے کے اختیار کرنے کے معنی تو ہے ہی یہی کہ ایک زمانے تک حق کو باطل نما بنا کر پیش کیا جائے اور جس باطل میں مسلمان گرا ہوا ہے اس سے نکل کر حق کی طرف بھاگنے کی بجائے ایک دوسرے موجودہ باطل کو درہم برہم کر کے ایک ایسا ماحول قائم کرنے کی کوشش کرے گا جو حق نہ ہو تو وہ لازمن باطل ہی ہوگا جس کا رنگ و روغن تو نیا ضرور ہوگا مگر اصل فطرت اس کی بھی بہرحال وہی ہوگی جو موجودہ باطل کی ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پر اثر ڈال کر اپنے نسب العین کے لیے نسبتاً زیادہ سازگار بنا لیں گے مگر افسوس ہے کہ دنیا عمل میں اس خام خیالی کی کوئی قیمت نہیں کیونکہ باطل خواہ کوئی قالب اختیار کرے وہ حق کے لیے بھی سازگار نہیں ہو سکتا اور اگر اس میں حق کے کچھ پیبند آپ ہزار وقت بھی لگا لیں گے تو وہ بھی آپ کے اصل مقصد کے لیے خالص سے کم مزر ثابت نہ ہوگا دور نہ جائیے اسی ہندوستان میں بہت سی اسلامی ریاستیں قائم ہیں جن میں کم و بیش وہ تمام باتیں موجود ہیں جن کا آپ آئندہ نظام میں ملکی میں جوڑ لگانا چاہتے ہیں مگر وہاں اقامت دین کا نام ہی لے کر دیکھیے زندگی عذاب بنے بغیر نہ رہ سکے گی آپ اپنی اس جد و جہد میں غیر ملکی حکومت ہی کو سدے راہ سمجھتے ہیں اور اسی لیے اس کے ہٹ جانے کا انتظار کر رہے ہیں مگر آپ شاید بھولتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مشن کے متعلق رومی اقتدار بھی خاموش ہی تھا کہ ان کی اپنی ہی قوم یا یوں کہیے کہ اس وقت کے مسلمانوں ہی نے بڑھ کر اس کی مشکے کش دی پھر اپنی حال کی تاریخ پر نظر ڈالیے جمال الدین افغانی نے ایک ایسی تحریک اٹھائی جو صرف جو صرف فل جملہ دینی تحریک تھی مگر آپ کی انہی موجودہ اسلامی حکومتوں نے ان کو رہنے کے لیے جگہ دینے تک سے انکار کر دیا اور اگر آج بھی کوئی کسی کو ہمت ہو تو ان ممالک میں یہ آواز اٹھا کر قدر آفیت معلوم کر سکتا ہے درحقیقت در حقیقت یہ, یہ دفاع دفع کی باتیں ہیں اور یہ نظریہ اسی ذہنیت کی پیداوار ہے جس نے دعوت قرآن کے جواب میں حالات کی ناسازگاریوں سے گھبرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا اتی بقرآن او بدل ہو یعنی اس کے بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا پھر اس میں کچھ ایسی ترمیمیں کر دیجئے جس کے بعد وہ ہماری خواہشوں کے ساتھ اور زمانہ و ماحول سے ہم آہنگ ہو جائے اس پر سوچنے والوں کی نگاہ شاید اس طرف نہیں جاتی کہ دنیا کے ہنگامے جیسے آج ہیں کل بھی ویسے ہی رہیں گے اور جو مسالے اور مشکلات آج ان کا راستہ روک رہی ہیں آئندہ بھی ان میں کوئی کمی رونما نہ ہوگی اس لیے اس پالیسی کا صرف حاصل یہ ہوگا کہ نہ کبھی پھیر کے راستے اختیار کرنے کے اسباب محرکات ختم ہوں گے نہ اقامت دین کے لیے براہ راست جد و جہد کی کبھی نوبت ہی آ سکے گی کلی اور ابدی مایوسی حیرت انگیز حیاتشی تیسرا گروہ جو کچھ کہتا ہے اس کے سوچنے کا جو انداز ہے اور اس کے جو دلائل ہیں وہ سب قریب قریب وہی ہیں جو دوسرے گروہ کی زبانی گزشتہ بحث میں, آپ نے سن, بحث میں آپ نے سن رکھے ہیں. اس لیے انہیں دوبارہ نقل کرنے اور ان کی غلطی واضح کرنے کی ضرورت نہیں البتہ ایک حیثیت سے یہ لوگ ان سے مختلف ضرور ہیں اور وہ یہ کہ فرض ناشناسی اور مقصد فراموشی کی جو بیماریاں وہاں سیاسی دور اندیشی اور زمانے کی مسلحتوں کے پردے میں چھپا دی گئی تھی یہاں وہ صاف گوئی اور جرت کے ساتھ ظاہر کر دی گئی ہے اس لیے ان لوگوں کے ظاہر و باتین کی ہم رنگی کا اعتراف کرنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے کہ اس ایمانی بے غیرتی کا تصور جو اس صاف گوئی اور جرت اظہار کے پیچھے کام کر رہی ہے دل پر بڑی سخت چوٹ لگاتا ہے اور کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان لوگوں نے اپنے جسم سے کپڑے اتار کر پھینک دیے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں کتنوں نے یہ حیا ہوش اور بیداری کے عالم میں کیے اور کتنوں نے غفلت اور بے ہوشی کے حالت میں ایک طرف تو اقامت دین کی اس اہمیت کو دیکھیے کہ اس کے بغیر مسلمان کا کوئی موقف باقی ہی نہیں رہ جاتا دوسری طرف ان حضرات کا یہ ارشاد سنیے کہ یہ نسب العین تو بالکل برحق ہے مگر ہم جیسے کمزور لوگوں کے بس کا یہ کام نہیں ہے جس مشن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی تیس برس سے زیادہ نہ چلا سکی اس کے لیے ہم جیسے ضعیف الایمان لوگوں کا دمخم دکھانا تقدیر سے لڑنا ہے اب وہ زمانہ واپس نہیں آ سکتا جو 13 برس تیرہ سو برس پہلے گزر چکا ہے اس, اس ارشاد کا ظاہر یقیناً بڑا آجیزانہ ہے مگر تہ میں اگر اتر کر دیکھیں تو یہ آجیزانہ نہیں بلکہ باغیانہ نظر آئے گا جب اقامت دین کی جد و جہد سے از خود کنارہ کش ہو کر اور باطل و منکر کے ساتھ عدم تعرض کی پالیسی اختیار کر کے انسان پیروان اسلام کی پائیں میں بھی جگہ نہیں پا سکتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو ایمان کے آخری زمرے سے بھی محروم قرار دیا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ بڑی سے بڑی کمزوری اور مایوسی بھی اس فرض کی انجام دہی سے بے تعلق ہو جانے کا کوئی حق کیسے دلا سکتی ہے اگر کہیں فی الواقع یہ بے تعلقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ کسی کمزور سے کمزور ایمان کی تلاش بھی بے سود ہے اس لیے اسلام نے اپنا کوئی سستا ایڈیشن شائع نہیں کیا ہے جس کے تحت اس دم خم دکھانے سے نجات ممکن ہو وہ شخص دھوکے میں ہے جو یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ اس کے قطعی لازمہ ایمانی سے بے بہرا ہونے پر بھی ایمان اور رضائے الہی کی کوئی مقدار حاصل کی جا سکتی ہے تاریخ خلافت کا استدلال اس طرز فکر کی بنیادوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور مرکزیت جس چیز کو حاصل ہے اور جو ایک نئی دلیل کی حیثیت بھی رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز صحابہ کے ہاتھوں میں بھی تیس برس سے زیادہ پوری طرح قائم نہ رہ سکی اس کے لیے اب کوئی سائی بالکل نا حاصل ہے یہ دلیل ان معنوں میں یقیناً زبردست دلیل ہے کہ اس کا عام لوگوں کے حوصلوں پر بڑا مرعوب کن اثر پڑتا ہے چنانچہ واقعات شہادت دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر مایوسی اور دل شکستگی کا زہر پیدا کرنے میں اس خیال نے جتنا مؤثر رول ادا کیا ہے اس کا اندازہ بھی مشکل ہے لیکن یہ بات کہ یہ دلیل واقعتاً بھی دلیل ہے اور وہ عام جذبات ہی کو متاثر نہیں کرتی بلکہ عقل سے بھی اپنا وزن تسلیم کرا سکتی ہے حقیقت سے بالکل دور ہے کیونکہ اس استدلال میں جس کو کو بنیاد قرار دے کر اقامت دین کے فریضے کو اپنے حق میں ساخت سمجھ لیا گیا ہے اس کا اس فریضے کی ادائیگی سے فی الواقع کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی اصول اور نصب العین پر جب آپ ایمان لا چکے تو اس کے مطالبات آپ کو بہرحال پورے کرنے پڑیں گے اور اس بات کا آپ کی ذمہ داری پر ہرگز اثر نہیں پڑ سکتا کہ اسے کبھی ایک لمبے عرصے تک نافذ العمل نہیں رکھا جا سکا ہے اور اگر اس بنیاد پر کسی نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چھوڑ دیا تو یہ اس کے قول و عمل کے تضاد کی ایک بدترین مثال ہوگی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کی علم برداری آیا اس لیے قبول کر رکھی ہے کہ وہ فی نفسی ہی حق ہے یا اس کا کوئی اور سبب ہے اگر کوئی اور سبب ہے تو پھر ہم اور ہم پر دینی و اخروی جہت سے اس کا کوئی مطالبہ واجب ہو ہی نہیں سکتا نہ ہم پر اس کے لیے کسی جدوجہد کے ترک کر بیٹھنے کا الزام لگ سکتا ہے لیکن اگر پہلی بات ہے جیسا کہ ایک ایک مسلمان کے بارے میں توقع کی جانے چاہیے کہ پھر ایک غیر مسلم بھی تاریخ خلافت کی آڑ لینے میں ہمیں حق بجانب قرار نہیں دے سکتا تیس اور چالیس برست و تو درکنار اگر یہ نظام اپنی اصل اور معیاری شکل میں کامیابی کے ساتھ کبھی ایک دن بھی قائم نہ رہ سکا تو ہوتا تو بھی اس کے قائم کرنے کی ذمہ داری اپنی جگہ جوں کی توں باقی ہی رہتی اور اس کے لیے سر ڈھڑ کی بازی بہرحال لگانی ہی پڑتی جب ہم نے اس کو حق مانا اور اس کی علم برداری کا دعویٰ کیا تو ہمارے لیے یہ دیکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ اس راہ میں کس نے کیا کیا اور کب کیا, کیا گیا اب ہمارے فرائض کی تعین وہ نسب کرے گا جس کو حق سمجھ کر ہم نے قبول کر رکھا ہے تاریخ نہیں کرے گی غالباً اس نام نہاد دلیل کے قریب ترین منطقی نتائج پر بھی غور نہیں کیا گیا ورنہ اتنی غلط بات منہ سے نکالی نہ جاتی اگر اقامت دین کی جدوجہد کے بارے میں اس طرح کے سغرا کبرا سے کام لینا ہے اور اس طرح کام لینا صحیح ہے تو آئیے یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ منطق ہمیں کہاں پہنچا دیتی ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ کتاب و سنت میں ایک مثالی مومن کی فلاں فلان صفات بیان ہوئی ہیں اور یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معیاری ایمان و اسلام کا اونچا بڑا اونچا تصور پیش کیا ہے اتنا اونچا تصور کے اس پر پورے اترنے والے انسان ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتدہ ابودرغفاری سلمان فارسی سہیب رومی بلال حبشی رضی اللہ عنہ مجمعین اور انہی کی طرح چند سو یا چند ہزار نفوس سے زیادہ نہیں پیدا ہو سکے اور اس وقت تو اس معیار کا مسلمان اور اس وقت تو اس معیار کا مسلمان شاید ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے تو اب ذرا اسی منطق سے جس نے خلافت راشدہ کے مثالی اور معیاری دور کا حوالہ دے کر ہم کو اقامت دین کی جدوجہد سے دور ہی رہنے کی ہدایت کی ہے معیاری مسلمان بننے کی خواہش اور کوشش بلکہ مطلق مسلمان ہی فتویٰ فتوا یہی دینا پڑے گا مثالی صفات کے لیے کوشش بند کر دینی چاہیے حتیٰ کہ مسلمان باقی رہنے کی خواہش بھی غلط ہوگی کیونکہ استدلال کو غلط نہیں سمجھتے تو اس دوسرے استدلال کو بھی رد نہیں کر سکتے اگر خلافت راشدہ کے قدیل العمری اجتماعی اور سیاسی پہلو سے ہمیں اس امر کا حق دلا سکتی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے قیام دین کے تصور سے ذہنوں کو خالی کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ تدبیر اور تقوی کے سلسلے میں اس استحقاق کی معذرت کو قبول نہ کیا جائے لیکن ماجرا عجیب ہے کہ اگرچہ اب ایک ابو بکر رد اللہ عنہ بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے مگر ایک شخص بھی صدیقی اور فاروقی ایمان کے حصول سے مایوس ہو کر اسلام سے علیحدگی پر یا معیاری ایمان کی خواہش اور کوشش سے دست برداری پر تیار نہیں ہے اس کے برخلاف ہو یہ رہا ہے کہ خود بھی اوپر اٹھانے کی کوششیں معیاری ہیں اور دوسروں کو بھی اچھا مسلمان بنانے کے لیے تبلیغی انجمنیں قائم کی جاتی ہیں اشاعت دین کے ادارے کھولے جاتے ہیں تعلیم کتاب و سنت کے لیے درسگاہیں جاری کی جاتی ہیں آخر ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ صدیق و فاروق کسی اسلامیت کے حصول سے مایوس ہونے کے باعث اسلام کا نام لینا چھوڑ دیا جاتا اس کے جواب میں آخر تو یہی کہا جائے گا نا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اسلام کے اعلیٰ اور مثالی نمونے تھے ان کے جیسا ایمان و تقوا اگر ہم اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرے سے اسلام ہی کو چھوڑ دیں بلکہ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اپنی استطاعت کے مطابق پوری کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اسی طرح کا تدین پیدا کرنے کی فکر میں برابر لگے رہیں تاریخ نے ہمارے سامنے اسلام کے یہ اعلیٰ ترین نمونے رکھ دیے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے معیار اور مثال کا کام دیں اور ہم میں سے جسے جتنی توفیق ملے اپنے آپ کو ان کا ہمرنگ بنانے کی کوشش کرتا رہے اور جس مقام پر وہ تھے اس کی طرف جتنے قدم بڑھا سکتا ہے ہے بڑھاتا رہے سوال یہ ہے کہ یہی بات اقامت دین کے سلسلے میں بھی کیوں نہیں کی سوچی اور کہی جا سکتی اس اصولی بات کو ایمان و عمل کے ایک محدود دائرے ہی تک کیوں محدود کر لیا جاتا ہے اس کے اطلاق کو کیوں نہیں وسیع تر مسائل تک پھیلنے دیا جاتا یقیناً اس تحدید کی کوئی معقول وجہ نہیں ہو سکتی اس لیے ضروری ہے کہ اس اصولی نقطہ نگاہ سے آپ خلافت راشدہ سے تعلق رکھنے والی اس بحث کو بھی دیکھیں حضرت ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمائین کی انفرادی زندگیوں کی طرح ان کا طرز خلافت بھی ایک معیاری اور مثالی نمونے کے کام دیتا رہے اور جس حد تک ان کے و بازو میں اللہ نے توانائی بخشی ہو اس نمونے کے اتباع میں برابر کوشا رہیں اور اس وقت تک اطمینان کا سانس نہ لیں جب تک کہ ان کا قائم کیا ہوا نظام اس نمونے کا عکس نہ بن جائے ٹھیک اسی طرح جس طرح کہ ان کا ان پاک میں خاص کا ایمان اور تقوی انفرادی زندگیوں میں ہمارے لیے ایک ایسا معیاری نمونہ ہے جسے سامنے رکھ کر ہمیں اپنی ایمان و تقوا کو مسلسل فروغ دینے کی پوری پوری کوشش کرنا ضروری ہے اس سائیو کوشش میں جس حد تک کامیابی ہو جاتی ہے اسی حد تک ہم مکلف اور مشغول بھی ہیں اور اسلام کو اس کے صحیح رنگ میں جس حد تک قائم کر سکتے ہیں اسے دین اللہ کا قیام ہی کہا جائے گا جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن جانا ہم پر فرض نہیں ہے بلکہ ان کے کامل نمونوں کو سامنے رکھ کر حتی الامکان ان سے بیش از بیش مماثلت پیدا کرنا ہی ہمارا فریضہ ہے اسی طرح ہر حال میں انہی جیسی معیاری خلافت کا قائم کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہماری اصل ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کی قائم کی ہوئی خلافتوں سے زیادہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا اجتماعی نظام قائم کرنے کی پوری سائی کریں اور آگے آنے والی نسلیں یکے بعد دیگرے اس مشابہت کے رنگ کو اور زیادہ نکھارتے رہنے کی کوشش کرتی رہیں اس لیے اس تیس سالہ دور خلافت کو اپنے لیے مثال اور اسوہ بنائیے اور اس کی بلندیوں سے دہشت کھا کر بھاگ کھڑے ہونے کے بجائے اس سے در سے عمل لیجئے انسانیت کا یہ دور سعادت اقامت دین کی جدوجہد پر ابارنے والی چیز ہے نہ کہ اس سے بدل کر بدل کرنے والی اگر اس کے نام سے دلوں میں مایوسی اور افسردگی کی لہریں اٹھیں اس نام میں تو بلا کی کشش اور اس کشش میں طوفان کا سا جوش بھرا ہوا ہے اگر مسلمان کا یقین ہے کہ انسانیت کی فلاح صرف دین حق کی قیام ہی سے وابستہ ہے اور اگر اس کا سینہ اس مبارک زمانے کی سچی قدر و محبت سے خالی نہیں ہو گیا ہے جس میں خدا کی مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہو رہی تھی جس طرح آسمان پر پوری ہوتی رہتی ہے تو اس یقین اور اس قدر اور اس قدر محبت اور قدر کا فطری تقاضا ہے کہ دل اس گزری ہوئی خوشگوار حقیقت کو واقعات کی دنیا میں پھر سے کار فرما دیکھنے کے لیے مسلسل بے قرار رہے جس شخص کے ایمان میں یہ بے قرار روح نہ ہو وہ دراصل ایمان ہی نہیں بلکہ ٹھنڈے تصورات کا ایک بت ہے اسلامی نظام کے متعلق ایک شدید غلط فہمی اوپر کی سطروں میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے فی نفسی یہ خیال ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلام صرف تیس سال قائم رہا حقیقت یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب خیال کچھ ٹھوس علمی اور تاریخی حقائق سے پیدا نہیں ہوا ہے بلکہ اسے بالقصد پیدا کیا گیا ہے اس خیال کے پیدا کرنے میں چالاک دشمنوں کی عیاری اور نادان دوستوں کی سادہ لوہی دونوں ہی شامل ہیں امر واقعہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ابو بکر ردی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بعد بھی مسلمان پیدا ہوئے اور برابر ہوتے رہے اس طرح ان کی خلافتوں کے بعد بھی مدتوں اسلامی نظام قائم رہا فرق صرف یہ تھا کہ جس طرح ان حضرات کی شخصیتیں بیداغ تھیں اسی طرح ان کی خلافتیں بھی خیر کامل کا نمونہ تھیں اور جس طرح بعد میں آنے والی شخصیتیں ناقص تھیں اسی طرح ان کے وقت کا طرز خلافت بھی ناقص تھا شخصیتوں کا ناقص ہونا اگر کسی حال میں بھی ان کے غیر مسلم ہونے کے ہم مانے نہیں تو اس طرز خلافت کے ناقص ہونے کے معنی بھی یہ نہیں ہو سکتے کہ یہ خلافتیں غیر دینی اور ان کا زیر عمل نظام غیر اسلامی تھا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جس طرح مسلم افراد میں اسلامیت کے مدارج مختلف ہوتے ہیں اسی طرح کتاب و سنت کو اصل ماخذ قانون تسلیم کر کے چلائے جانے والے سیاسی نظاموں کے بھی مدارج مختلف ہوتے ہیں جس طرح اشخاص میں کمزوریاں ہوتی ہیں اسی طرح سٹیٹ میں بھی ہوتی ہیں چنانچہ خود اس تیس سالہ خلافت راشدہ کے سب دور بھی اپنی روح میں یکساں نہ تھے بلکہ عثمانی اور علوی خلافتیں صدیقی اور فاروقی خلافتوں سے کم معیاری تھیں جس پر احادیث اور تاریخ دونوں شاہد ہیں اس لیے جب ہم افراد کی کمزوریوں پر تنقید تو کرتے ہیں مگر ان کو اسلام سے دائرے سے اسلام سے خارج نہیں کرتے یعنی دائرے اسلام سے خارج نہیں سمجھتے تو اس تیس سالہ دور خلافت کے بعد قائم رہنے والے سیاسی ڈھانچوں پر بھی سخت سے سخت تنقید تو کی جا سکتی ہے اور ان کو جاہلیت کے عناصر سے مخلوط بھی کہا جا سکتا ہے مگر انتہائی زیادتی ہوگی اگر انہیں بالکل یا غیر اسلامی اور جاہلی قرار دیا جائے یہی وجہ ہے کہ جس طرح علماء حق بد عمل مسلمانوں کی ہدایت تذکیر کا فرض ادا کرتے آ رہے ہیں اسی طرح وہ ان ناقص حکمرانوں کی غلط کاریوں پر ضرور ٹوکتے رہے اور ان کے طرز حکومت کے نقائص پر اظہار تکبیر بلکہ اظہار نکیر کرتے رہے مگر اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے ان کے خلاف یہ فتویٰ کبھی صادر نہیں کیا کہ یہ حکومتیں سراسر غیر اسلامی اور کافرانہ ہیں غرض خلافت راشدہ کے بعد بھی مدتوں جو سیاسی نظام اسلامی ممالک میں جاری رہے جو کم و بیش اسلام ہی تھے عدالتیں اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتی تھیں سزائیں احکام شریعت کے تحت دی جاتی تھیں جائیدادیں دینی ضوابط کی روح سے تقسیم کی جاتی تھیں مختصر یہ کہ جو کچھ خرابی تھی حکمرانوں کے طرز انتخاب میں اور ان کی ذات میں تھی ورنہ جہاں تک زندگی کے عام معاملات کا تعلق ہے اتارٹی کتاب و سنتی کو حاصل تھی اور اس کے گوشے گوشے پر نظام دین کی بالادستی بدستور چھائی ہوئی تھی حتیٰ کہ خراب سے خراب حکمران بھی اپنے کوئی غیر اسلامی کارروائی انجام دینے کے لیے اس بات پر مجبور تھا کہ چہرے پر تشر کی نقاب ڈال لے اور اس بات کا وہ تصور تک نہیں کر سکتا تھا کہ اللہ کے دین اور قانون کی جگہ اپنا دین اور قانون چلاوے غلط فہمی نہ ہو اس تقریر کا منشا یہ نہیں ہے کہ ان تمام حکومتوں کو خالص اسلامی حکومت قرار دے دیا جائے جو خلافت راشدہ کے بعد قائم ہوتی رہی ہیں اور نہ اقامت دین کا فریضہ یاد دلانے کا یہ مقصد ہے کہ موتسن باللہ یا ہارون رشید کی طرح کوئی نظام حکومت قائم کرنے کی دعوت دی جا رہی اور اس پر مطمئن ہو جانے کی تلقین کی جا رہی ہے بلکہ اس کا منشا صرف یہ بتانا ہے کہ خلافت راشدہ کا دور ختم ہو جانے کے بعد بھی اللہ کا دین ایک لمبی مدت تک دنیا میں قائم اور نافذ رہا. اگرچہ جس انداز میں وہ قائم و نافذ تھا وہ اپنے مظاہر کے اعتبار سے بھی اگرچہ جس انداز میں وہ قائم و نافذ تھا وہ اپنے مظاہر کے اعتبار سے بھی مگر ان تمام نقائص کے باوجود اس کے بحثیت ایک اسلامی نظام کے قائم و نافذ رہنے کی نفی ہرگز نہیں کی جا سکتی اس لیے یہ پروپگینڈا کرنا کہ یہ نظام صرف چند دنوں قائم رہا ایک علمی بدیانتی اور تاریخ سے بہت بڑی فریب کاری ہے اس کا مقصد یا نتیجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ اسلام اور اسلامی نظام سے لوگوں میں بدگمانی پیدا کرا دی جائے اسلامی نظام سب سے زیادہ عملی نظام جو لوگ خلافت راشدہ کو دوسرے الفاظ میں اسلامی نظام کے معیاری قیام و نفاذ کی قلیل العمری کو اس بات کی دلیل بناتے ہیں کہ اپنی داخلی نوعیت ہی کے اعتبار سے اب ایک نامکمل یا ناممکن العمل نظام ہے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام کے مقابلے میں وہ کون سا نظام ہے جو اپنے نظریاتی معیار کے مطابق اس سے زیادہ مدت تک قائم اور نافذ رہ سکے گا اگر وہ بتانا بھی چاہیں تو شاہی یا آمریت کا نام تو بہرحال نہ لیں گے کیونکہ یہ دراصل نظام ہی نہیں اور اگر وہ نظام ہے تو بھی ایسے نظام ہیں جن کی بنیاد جنگل کے آئین پر ہوتی ہے اور جس کو پوری انسانیت متفقہ طور سے رد کر چکی ہے اس لیے لے دے کر وہ صرف جمہوری اور اشتراکی نظاموں کا نام لے سکتے ہیں جن کا آج پوری دنیا پر سکا چل رہا ہے اور جن کی مدر و منقبت میں اپنے اپنے کیمپ سے بہت کچھ کہا جاتا رہا ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ آج تک ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ وہ کبھی تیس سال نہیں تیس مہینے بلکہ تیس دن بھی اپنے معیاری رنگ میں قائم اور نافذ کیے جا سکے ہیں اس کے برخلاف تاریخ و سیاست کا پورا لٹریچر اس بات کے اعتراف سے بھرا پڑا ہے کہ جمہوریت ہو یا اشتراکیت کوئی بھی عملن اپنے نظریاتی معیار تک نہیں پہنچ سکی ہے اور کتابوں میں درج نظریات واقعات کی دنیا میں اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے جمہوریت کے بارے میں مشہور مفکر بننا شو کہتا ہے کہ اس مقصد کے حصول میں ایک ایسی مشکل حائل ہے جو تقریباً نا قابل حل ہے اور وہ یہ خوش فہمی ہے کہ ہر فرد کو ووٹ دینے کا حق مل جانا جمہوریت کی کامیابی کی ضمانت ہے حالانکہ یہی وہ چیز ہے جس سے جمہوریت کے مقاصد قطعی طور پر فوت ہو جاتے ہیں بالغ رائے دہندگی کا اصول جمہوریت کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پڑھے لکھے اور اونچی فکر رکھنے والے لوگ جمہوریت چاہتے ہیں لیکن پول اسٹیشنوں پر ان کی حیثیت ایک معمولی اقلیت کی ہوتی ہے اکالوی لکھتا ہے کہ انسان بادشاہ کی شکل میں ایک ہو یا جمہوریت کی شکل میں زیادہ ہو بات رہے گی. دین رنج صاف کہتا ہے کہ ایک مکمل جمہوریت بھی اس حد تک جمہوری نہیں ہو سکتی جس حد تک نظریہ جمہوریت اسے جمہوری بتاتا ہے لوڈ برائس اور جمہوریت کے دوسرے بہت سے حامیوں نے اپنے آپ کو اس اعتراف پر مجبور پایا ہے کہ حقیقی جمہوریت کبھی بھی اور دنیا کے کسی گوشے میں بھی معرض وجود میں یا معرض وجود میں نہیں آ سکی ہے رہی اشتراکیت تو اس کا مقدمہ جمہوریت سے بھی زیادہ کمزور ہے حتیٰ کہ جو نقطہ اس وقت گفتگو کا موضوع ہے اس کی بحث میں وہ کسی ذکر کے قابل ہی نہیں ہے یہ مخالفانہ پروپیگینڈا کی بات نہیں ہے بلکہ ایک تسلیم شدہ اور بدیہی حقیقت کا اظہار ہے چنانچہ اگر وہ غرض و غائت سن لی جائے جو اس اشتراقیت کے پیش نظر ہے تو یہ حقیقت سورج کی طرح خود آیاں ہو جائے گی اشتراکیت کے مشہور و مستند امام فریڈرک اینجلز کے بیان کے مطابق اشتراکی نظام کی غائت مقصود یہ ہے ایک ایسے سماج کی تشکیل جس میں نہ مختلف طبقات ہوں گے نہ انفرادی بقا کے لیے کشمکش ہوگی انسانی فطرت کا باشعور آقا ہوگا یعنی انسان فطرت کا باشعور آقا ہوگا اپنی تاریخ خود بنائے گا مجلسی اسباب اس کی اپنی مرضی کے مطابق نتائج پیدا کریں گے وہ احتیاج کی دنیا سے نکل کر اختیار کی دنیا میں داخل ہو چکا ہوگا اور ریاست و حکومت ماضی کی یادگاریں بن چکی ہوں گی سوشلزم آج اشتراقیت کو اقتدار حاصل کیے ہوئے تقریباً چالیس سال ہو چکے ہیں اور اس وقت وہ متعدد ملکوں میں داد حکمرانی دے رہی ہے مگر کیا کہیں کہ کہیں بھی یہ نظریاتی سماج دکھائی دے نہیں رہا روس اس کا سب سے پہلا گہوارہ اور مضبوط قلعہ ہے مگر کیا کبھی کسی کی زبان سے یہ دعوی سنا گیا کہ وہاں نہ طبقات ہے نہ احتیاج ہے نہ ریاست ہے نہ حکومت ہے اور ہر شخص اپنی تاریخ خود بنا رہا ہے ظاہر ہے کہ جب وہاں یہ سب چیزیں موجود نہیں تو ایسا پہاڑ جیسا جھوٹ کون بول سکتا ہے؟ چنانچہ اشتراکیت کے سارے حامیوں کا کہنا ہے کہ ابھی یہ نظام اپنے عبوری دور سے گزر رہا ہے اور ارتقاء اور تغیر کے متعدد مرحلے طے کر چکنے کے بعد اپنے اس نظریاتی معیار تک پہنچے گا یہ بات کہ اشتراکی نظام آئندہ چل کر کبھی اپنے دعوے اور وعدے کے مطابق ایسا سماج پیدا کر بھی سکے گا اس وقت خارجز بحث ہے اس وقت تو دکھانا صرف یہ تھا کہ اشتراکیت ابھی تک ایک دن کے لیے بھی اپنی معیاری شکل میں کہیں قائم اور نافذ نہیں ہو سکی ہے یہ بات واقعات کو بھی تسلیم ہے اور اشتراکیت کے ایک ایک حامی اور المبردار کو بھی دوسرے نظاموں کے اس جائزے سے صورت واقعہ کیا قرار پائی یہی نا کہ دنیا کے قابل ذکر نظاموں میں سے اگر کوئی نظام اپنے معیاری رنگ میں قائم اور نافذ ہو سکا ہے تو وہ صرف اسلامی نظام ہے اس کے سوا دنیا کسی دوسرے ایسے نظام سے واقف نہیں جو تھوڑی مدت کے لیے بھی اپنا مثالی کردار پیش کر سکا ہو اس لیے اگر کسی نظام کا معیاری قیام و نفاذ اس کے قابل قبول ہونے کی دلیل ہے تو یہ دلیل صرف اسلام کے پاس ہے اور اس کی اس امتیازی حیثیت کو کوئی اور نظام چیلنج نہیں کر سکتا اس حقیقت کی موجودگی میں یہ بات بھی کتنی عجیب بات ہوگی کہ اسلامی نظام کا قیام چونکہ بہت تھوڑے دنوں رہ سکا تھا اس لیے اب اسے دوبارہ قائم کرنے کی جدوجہد ایک فضول جدوجہد ہوگی نمبر چار تربس کا رویہ اب ان حضرات کے افکار کا جائزہ لیجئے جو تربس کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں اور خود سلامتی و بے فکری کے محض گوشوں میں بیٹھے ہوئے دوسروں کی ثابت قدمی اور تیز گامی کا حساب لگا رہے ہیں اور اسی کام کو اپنی زندگی کا اصل فریضہ کہنے کے باوجود میدان عمل میں اس لیے نہیں اترتے کہ پہلے سے میدان میں اترے ہوئے لوگوں کی عظیمت انہیں مشکوک نظر آتی ہے نفاق زدہ ذہنیت اس انداز فکر کی لغویت پر حیران عقل حیران ہے کہ کیا کہے ایک چیز کو تسلیم تو فرض عائد کیا جا رہا ہے مگر ساتھ ہی اس سے عملی تعلق کا یہ حال ہے کہ جب تک دوسرے اس کا حق ادا کر کے دکھا نہ دیں ہم اس کے لیے اپنی جگہ سے جنبش نہ دیں گے یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ اگر امام ان لوگوں کے خیال کے مطابق صالح اور متقی اور مقبول الصلاحت نہ ہو تو یہ حضرات نہ صرف یہ کہ اس کے پیچھے نماز ہی پڑھنے سے انکار کر دیں گے بلکہ سرے سے نماز ہی چھوڑ بیٹھیں گے اور اپنے خیال میں کل حشر کی عدالت میں یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جائیں گے کہ خدایا ہم تو نماز کو فرض عائن ہی سمجھتے تھے اور چوبیس گھنٹے اس کے لیے باوجود رہتے تھے مگر معذن کی اذانوں اور امام کی نمازوں میں ہم کو خلوص اور للہیت کی روح نظر نہیں آتی تھی اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی کیا غور و فکر کے باوجود بھی اس طرز فکر و استدلال کے لیے کوئی شرعی یا عقلی بنیاد فراہم کی جا سکتی ہے فرض کیجئے کہ زید اقامت دین کی دعوت دے رہا ہے اور ہماری فرض شناسیوں پر جھنجھوڑ کر ہمارا فرض زندگی ہمیں یاد دلا رہا ہے نیز اپنے طور پر اس راہ میں قدم بھی رکھ دیتا ہے لیکن جہاں تک اس کی عملی صلاحیت خلوص اور عظیمت کا تعلق ہے آپ کو اس پر پورا اطمینان نہیں ہوتا بلکہ وہ اور اس کے سارے ہم سفر آپ کو نا اہل بے عمل غیر مخلص اور غیر متقی دکھائی پڑتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ یہ ان کی ساری خامیاں آپ کے اپنے فرض کو ثاقط اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش کس طرح کرا دیں گی کیا آپ نے اس امر کو حق اس لیے مانا تھا کہ زید اور اس کے ساتھیوں کی یہی رائے تھی یا آپ نے دین حق کی اقامت کو اپنی زندگی کا اصل فریضہ اس شرط کے ساتھ تسلیم کیا تھا کہ پہلے زید اور اس کے ہمراہی ٹھیک ٹھیک ادائے فرض کا عملی ثبوت دے لیں تب ہم اپنے نرم گرم بستروں سے اٹھیں گے اور اپنی آرام گاہوں سے قدم باہر نکالیں گے کیا قرآن کی مرکزی دعوت پر لبیک کہنے کے کہ آپ اسی طرح مکلف ہیں جب دوسروں کو اس کی خاطر قربانیاں کرتے دیکھ لیں اگر ایسا نہیں اور قرآن گواہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے تو خود اپنے نفس کی ہیلت سازیاں اور غفلتیں کیا کم ہیں کہ دوسروں کی کمزوریاں ٹٹولنے کی آپ کو فرصت مل جاتی ہے دوسرے اگر فی الواقع ویسے ہی ہیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے تو اللہ کے روبرو اس کے جواب دے وہ خود ہوں گے آپ اس خود کرید کی زحمت کہ کس کے اندر کیا ہے بلا وجہ کیوں اٹھائیں ہر شخص کو صرف اپنے ناما امال کی فکر کرنی چاہیے دوسروں کی ناقابل اطمینان حالت پر اگر نظر جائے تو صرف السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے ادب کس سے سیکھا جواب دیا کہ بے ادبوں سے مومن کو بھی اللہ تعالی حکیم دیکھنا چاہتا ہے اور یہی عبرت پذیر اور حکمت پسند نگاہوں سے کام لینے کی اس نے اسے تاقید کی ہے سارا قرآن اس نے مغزوب اور گمراہ قوموں کے تفصیلی تذکروں سے اس لیے تو بھر رکھا ہے کہ مسلمان ان کی جیسی فکری اور غلط کاریوں سے اچھی طرح باخبر ہوں اور اور, اور ان سے ہمیشہ بچتے رہیں اس لیے اس صورتحال کا مطالبہ کے اقامت دین کا دائی شخص یا گروہ نا اہلی کا مظاہرہ کر رہا ہے ہم سے اگر کچھ ہو سکتا ہے تو صرف یہی کہ ان کی خامیوں ظاہرداریوں اور غلط کاریوں کو اپنے لیے بے عملی کی صنعت بنا لینے کے بجائے ان سے خود اپنے دامن کو بچائیں اور پوری للہیت اور عظیمت کے ساتھ اس جھنڈے کو لے کر اور آگے بڑھیں اس کے سوا اگر کوئی اور صحیح بات ہو سکتی ہے تو صرف یہ کہ ان کے لیے ہدایت عظیمت خلوص اور توفیق عمل کی دعا کرتے جائیں کہ ان کی چیخو پکار اگرچہ ان کی اپنی حد تک محض زبانی نارا اور بے جان دعویٰ تھی مگر ہمارے آپ کے حق میں تو وہی ہادی اور مذکر ثابت ہوئی اس لیے فی ال واقع وہ تو ہمارے اور آپ کے شکریہ کے مستحق ہیں نہ کسی تنز یا مخالفت کے اس نادان اور بدنسیب انسان پر جو تاریکیوں کے ہجوم میں سر راہ چراغ لے کر کھڑا ہو اور دوسروں کو تو ان کی منزل مقصود دکھا رہا ہو مگر خود اپنی آنکھوں نے اپنی آنکھوں پر اس نے پٹی باندھ رکھی ہو آپ کو افسوس تو ضرور آنا چاہیے مگر اس پر بے دردانہ اعتراضات کرتے رہنا بے انصافی ہے اور اس کی پیروی کرتے ہوئے چراغ کی روشنی سے فائدہ اٹھانا حماقت اور بدبختی ہے خوش بخت وہ ہے جو دوسروں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ قائل کی شخصیت کے بجائے اس کے قول کو دیکھا جائے جو اللہ کی باتوں کو کان لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان بہترین باتوں کی پیروی میں لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں القول زمر اقامت دین کے بارے میں اس طرح کی کوئی بحث تو ہے نہیں کہ وہ القول اللہ کا قول ہے یا نہیں کیونکہ وہ مسلمہ طور پر القول ہے اس لیے بلا تعمل اور بغیر توقف کے اس پر لبیک کہیے اور ساری دنیا بھی اس کے اپنانے سے جی چرا رہی ہو تو بھی یقین رکھیے کہ اس سے آپ کی اپنی ذمہ داریوں میں کوئی گم واقع نہیں ہو سکتی اور نہ آپ کو یہ حق حاصل ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے اخلاص و عظیمت کا انتظار کرتے رہیں یہ انتظار تو حق پرستی کی ضد ہے اور جو شخص حق کو پہچان لینے کے بعد بھی انتظار کی پالیسی اختیار کرتا ہے وہ دراصل حق کی قدر ہی نہیں پہچانتا اور یک گونا اس کی راہ بھی روکتا ہے بہت ضروری ہے کہ اس موقع پر اس رسوائے عالم گروہ کا حال اور انجام یاد کر لیا جائے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کی جہاں فیروشانہ دعوتی سرگرمیوں کے معاملے میں یہی پالیسی اختیار کر رکھی تھی جس کے لیے اس مہم میں شریک ہونے کے سلسلے میں یہ احساس سے فرض کافی نہ تھا کہ یہ لوگ جس کام کے لیے اپنی جانیں کھپا رہے ہیں اسی کو ہم نے بھی حق تسلیم کر رکھا ہے بلکہ جو حق و باطل کی اس کشمکش سے دور کھڑے اس کے انجام کا اندازہ لگاتے رہے تھے یا رہتے تھے اور مسلمانوں کی جماعت میں صرف اس وقت آ ملتے تھے جب ان کی فتح کے جھنڈے لہرات یہ لوگ تمہارے سلسلے میں انتظار کرتے رہتے ہیں اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح مل جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے غور فرمائیے جو لوگ اقامت دین کو اپنا منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے بھی محض دوسروں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی خاطر آمادہ عمل نہیں ہوتے ان کی ذہنیت کتنی قریبی مشابہت رکھتی ہے اس ذہنیت سے جس پر ان منافقوں کے طرز عمل کی بنیاد تھی جس طرح وہ منافق حق کی حمایت کے خاطر حق کی خاطر نہیں کرتے تھے یعنی جس طرح وہ منافق حق کی حمایت حق کی خاطر نہیں کرتے تھے اسی طرح ان مسلمانوں کے نزدیک بھی حق کا مجرد ہونا ہی، آمادگی عمل کے لیے کافی نہیں ہے. فرق اگر ہے تو صرف یہ کہ وہ لوگ مسلمانوں کی فتح کا انتظار کرتے تھے اور یہ حضرات اقامت دین کے دائوں کے عزم و اخلاص کے بارے میں کسی شرح صدر کے منتظر ہیں لیکن اتباع حق اور عطا فرض سے بھاگنے میں دونوں مشترک ہیں ایک قدم اور آگے کاش بات یہیں تک رہتی اور انتظار اور تربس کے صرف اسی پہلو پر اکتفا کر لیا گیا ہوتا مگر یہ دیکھ کر صبر اور زبد کا دامن سنبھالنا دشوار ہو جاتا ہے کہ لوگ اسی حد پر رکے رہنے کے لیے تیار نہیں بلکہ خدا پرستی اتباع قرآنی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار امت میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جنہیں انتظار اس بات کا ہے کہ اقامت دین کے جھوٹے مدعی میدان سے کب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے جذبات کی تسکین دہی کا موقع کب نصیب ہوتا ہے یہ حضرات ایک سنجیدہ تبسم کے ساتھ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ ہوش سے آری اور جوش کے اندھے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو قیام دین قیام دین کا شور مچا رہا ہے زمانے کے حوادث خود ہی اس کی فاتحہ پڑھ دیں گے اور یہ فرما کر گویا اپنی ذمہ داریوں کا حق ادا کر دیتے ہیں لیکن شاید انہیں خبر نہیں کہ ان کے اس نشتر تان کی زد خود ان کی اپنی گلو تک جا پہنچتی ہے افسوس مسلمانوں کا دل اب قیام دین کی مسرتوں سے بھی اس درجے محروم ہو گیا ہے کہ اگر خود نہیں کچھ کر سکتا تو دوسروں کا کچھ کرنا بھی اس کو گوارا نہیں رہا آخر یہ بآبر کرانے کے لیے کہاں سے دل و دماغ لائے جائیں کہ جو سینہ دین حق کی محبت اور فدویت کا امین بن گیا تھا اب اس میں ان آرزو کی پرورش کی جا رہی ہے جو صرف کفر اور فروغ کفر کے خلاف مخصوص ہونی چاہیے تھی حالانکہ اگر کسی کے اندر اتنی غیرت اور ہمت موجود نہیں ہے کہ اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے قدم اٹھا سکے تو اس کے ایمان کا کم سے کم تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس تمنا سے اپنے قلب و دماغ کو ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ ہونے دے اور اگر اللہ تعالی کے کچھ بندے اس کے لیے قدم اٹھا رہے ہوں تو ان کے لیے اخلاص عمل ثبات قدم نصرت حق اور حسن انجام کی دعائیں ہی کرتا رہتا لیکن اگر کوئی اتنا بھی کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت حق کی آخری چنگاری بھی اس کے اندر بجھ رہی ہے اور اگر خدا نخواستہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ اس دعوت حق کو فتنہ قرار دے لوگوں کو اس کی طرف بڑھنے سے روکنے لگ جائے اور اس کے لیے حوادث روزگار کی تمنایں کرنے لگے تو اس کی بدبختی کی یہ انتہا ہوگی اور ایسی صورت میں اس کو اسلام کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے کیونکہ اس وقت وہ ذہنیت اور طرز اظہار کے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ بالکل اسی مقام پر ہوگا جہاں سے کبھی کچھ بدنصیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ کے اول العزم ساتھیوں کے بارے میں حلاکتوں کی راہ تکا کرتے تھے جس کا ذکر قران نے ان لفظوں میں کیا ہے وہ من الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم المدوائر سورہ توبہ اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں تاوان سمجھتے ہیں اور تم مسلمانوں کے حق میں آفات زمانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں یا پھر اس مقام پر جہاں سے پیغمبر عالم کی دلوں کو جیت لینے والی دعوت حق کو یہ کہہ کر ٹالا گیا تھا شاعر منون سری یہ ایک شاعر ہے ہم اس کے لیے حواد سے روزگار کی راہ دیکھ رہے ہیں لہذا جنہیں اللہ نے عقل دی ہے اور عقل کے ساتھ ایمان کی تھوڑی سی محبت بھی عطا کی ہے تو وہ اس خطرناک اور ایمان سوز ذہنیت کے قریب بھی نہیں جا سکتے نمبر مہدی موعود کا انتظار آخری گروہ ان لوگوں کا ہے جو امام مہدی کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان کے فکر و استدلال کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سال کے بعد خلافت راشدہ کے ختم ہو جانے کی خبر دی تھی چنانچہ وہ اس مدت پر ختم ہو بھی گئی دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بشارت سنا گئے ہیں کہ جب دنیا اپنی زندگی کے دن پورے کر چکنے کو ہوگی تو مرد صالح کا ظہور ہوگا یعنی الامام المہدی کا ظہور ہوگا جن کے ہاتھوں میں اللہ کی زمین پر خلافت علی منحاج النبوہ کا قیام عمل میں آئے گا اور اس نقطہ آغاز کا نقطہ انجام یہ ہے کہ اس نصب العین کے برحق ہونے کے باوجود اب ہم اس کے لیے کسی جدوجہد کے مکلف ہی نہیں ہیں اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ صرف اتنا ہی تو ہے کہ اس دنیا کا نظام فنا ہونے سے پہلے ایک مبارک دور آئے گا جب سطح زمین کے ایک ایک گوشے سے ظلم اور فساد مٹ جائے گا دنیا عدل سے بھر جائے گی اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی طرح خلافت علا منہاج النبوت سارے عالم میں قائم ہو جائے گی اس سے یہ کس طرح لازم آ گیا کہ بیچ کے زمانوں کے لیے ساری دنیا پر کفر اور تاغت کی فرما روائی مقدر ہو چکی ہے اس پیشنگوئی گوئی میں تو کوئی دور کا بھی اشارہ اس امر کا موجود نہیں ہے کہ ابتدائے اسلام کی تیس سالہ خلافت راشدہ کے اختتام سے لے کر ظہور مہندی تک زمین کے کسی خطے پر بھی اللہ کا دین قائم نہ ہوگا بخلاف اس کے تاریخ گواہ ہے کہ اس دورے سعید کے ختم ہونے کے ستر برس بعد ہی عمر ابن عبدالعزیز کے ہاتھوں مملکت اسلام میں قریب قریب ویسی ہی بہار سعادت پھر آگئی جو اس دور میں تھی اور اس زمانے کو بھی خلافت راشدہ کا زمانہ تسلیم کیا گیا ہے اس کے علاوہ جس پائے کی ظہور مہدی والی روایات ہیں قریب قریب اسی پائے کی کچھ دوسری روایت ایسی بھی ملتی ہیں جن میں مہدی موود کے علاوہ اور ان سے پہلے اقامت دین کی کچھ اور تحریکوں کے اٹھنے کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں اور مسلمانوں پر ان کی حمایت واجب قرار دی گئی ہے مثال کے طور پر دو روایت ملاحظہ ہوں. ال آیات یعنی جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے آ رہے ہیں تو وہاں پہنچنا اگر تمہیں برف کے اوپر گھسیٹ کر ہی کیوں نہ جانا پڑے اس لیے کہ ان کے اندر اللہ کا ہدایت یافتہ خلیفہ ہوگا دوسرے ماورا نہر ہار سے ہراس نامی ایک شخص نکلے گا جس کے آگے منصور نامی ایک آدمی ہوگا وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قوت اور اقتدار پیدا کرے گا جس طرح کے قریش نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا تھا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کی مدد کرے یا یوں فرمایا کرنا چاہیے کہ ان روایتوں میں جن اشخاص کے ظہور کی خبر دی گئی ہے ان سب سے مراد ایک ہی شخص یعنی وہی مہدی مود ہیں کیونکہ مہدی مؤود کا ظہور جیسا کہ روایات کا بیان ہے مدینہ منورہ سے ہوگا نہ کہ ماورا نہر یا خوراسان سے اس طرح ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا نیز یہ کہ وہ اہل عرب کے جلو میں نکلیں گے نہ کہ یا تورانی افواج کو لے کر پھر یہ غلط فہمی بھی نہ ہونی چاہیے کہ ان روایات میں حسر ہو گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ان تمام دائیا نے حق کی فہرست گنا دی ہے جو قیامت تک اقامت دین کا علم لے کر اٹھنے والے ہیں اس کے برخلاف ان روایتوں میں صرف بعض افراد اور چند زمانوں کا ذکر کیا گیا ہے اور مقصود اس عمر کی تاکیر ہے کہ جب کبھی ایسے مواقع پیش آئیں تو ہر مسلمان کا فرض ہوگا کہ اقامت حق کی اس مہم سے اپنے آپ کو وابستہ کر دے غرض ان روایات میں نہ صرف یہ کہ مہدی مؤود کے ماسوہ حق کے کچھ علم برداروں کی آمد کی بشارت سنائی گئی ہے بلکہ ہر مسلمان پر واجب گردانا گیا ہے کہ سر کے بل چل کر ان کے پاس پہنچے اور ان کی اعانت و اطاعت میں جان کی بازی لگا دے کیا یہ بات بھی اس بنیادی تخیل کا کھوکھلا پن واضح نہیں کرتی کہ اب مہدی مود کے آنے سے پہلے قیام دین کی جدوجہد سے امت فارغ البال قرار پا چکی ہے پھر اس مسئلے پر اصولی حیثیت سے بھی غور کیجیے اور دیکھیے کہ ایک بنیادی فریضے کی خود اپنی نوعیت کیا چاہتی ہے جب یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اسلام کے اقامت دین ہی ہر مسلمان کی زندگی کا تنہا مقصد ہے جب اس فریضے کی خاطر جد و جہد کرنا ہی اس کے ایمان کی کسوٹی ہے جب مؤمن کا اصل مزاج ہی یہ بنایا گیا ہے کہ باطل اور منکر سے ابدی بیر رکھے اور وہ اسے دنیا کے کسی گوشے میں بھی موجود دیکھنا گوارا نہ کر سکے اور جب اللہ تعالی کی بندگی اور اتباع قرآن کا عہد کا سب سے آخری مطالبہ ہی یہ ہے کہ مسلمان کی عیسائی و جہد اس وقت تک نہ رکنی چاہیے جب تک کہ دین حق کی کوئی ایک دفعہ بھی معطل ہو یا زمین کا کوئی ایک ذرہ بھی باطل کے پاؤں تلے دبا پڑا ہو تو ہر مومن کو اپنے طور پر یہ جدوجہد لازمن کرنی پڑے گی اور ہر حال میں ہر دور میں ہر ماحول میں اور ہر جگہ کرنی پڑے گی امام مہدی جب آئیں گے تو وہ فرض اپنا ادا کریں گے نہ کہ میرا اور آپ کا ان کی تمام دوڑ دھوپ صرف اپنے اس بوجھ کو اتارنے کے لیے ہوگی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے خود ان پر ڈالا گیا ہوگا کسی دوسرے کا بوجھ وہ اپنے سر نہ لیں گے اور نہ لے سکیں گے اس لیے ان کی سائی و جد و جہد کسی بھی دوسرے مدعی اسلام کے ادائے فرض کے مقام یا قائم مقام نہ ہوگی جس طرح وہ کسی کی طرف سے نہ تو نماز پڑھیں گے نہ روزے رکھیں گے اسی طرح وہ کسی کی طرف سے اقامت دین کی جد و جہد بھی نہ کریں گے آپ تو آج ہی سے ان کی جدوجہد پر تقیہ کر کے بیٹھ گئے ہیں جبکہ ان کا وجود عالم جبکہ ان کا وجود عالم تصور اور آرزو سے باہر بھی نہیں آیا ہے مگر یقین کیجئے کہ وہ اس وقت بھی کسی مسلمان کی طرف سے کوئی دینی فریضہ ادا نہ کریں گے جو ان کے اپنے زمانے میں موجود ہوگا اس وقت بھی ہر مسلمان کو اپنا فرض ٹھیک اسی طرح خود ہی ادا کرنا ہوگا جس طرح کے امام کو امام مہندی کو اپنا فرض یعنی حضرت مسیح کے لفظوں میں ہر شخص کو اپنی سلیب خود اٹھانی ہوگی اور جو ایسا نہ کرے گا آسمانی میں داخل نہ ہو سکے گا اس حقیقت کے پیش نظر ہر مسلمان کو یہ دعا اور یہ آرزو تو ضرور کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا دو ایسا دور سعادت دیکھنا نصیب ہو جس میں ظلم و فساد کے بوجھ سے کراہتی ہوئی دنیا امن اور انصاف کے رحمتوں سے با بہار بن جائے مگر کسی ایک لمحے کے لیے بھی خوش فہمی کا یہ فریب نہ کھانا چاہیے کہ کسی نے آنے والے مرد کامل کے صدقے میں اب سارے مسلمان بندگی کی بنیادی ذمہ داری یعنی اقامت دین کی جد و جہد سے سبکدوش کر دیے گئے ہیں ورنہ یہ کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ عیسیٰ حضرات نے گمان کر رکھا تھا کہ مسیح نے سولی پر چڑھ کر ہم سے عمل کی ذمہ داریاں ثاقت کرا دی ہیں اقامت دین کی جدوجہد سے دامن بچانے کے لیے احتساب نفس کی ضرورت اقامت دین کی جدوجہد سے دامن بچانے کے حق میں جو مختلف فلسفے پیش کیے جاتے ہیں اوپر کی مفصل معروضات میں ان کا اور ان کے ابتدل وزن کا حال آپ نے دیکھ لیا اگر ان معروضات پر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اور گروہی سیاسی اور تقلیدی تعصبات سے بالاتر ہو کر خالص حق پسندانہ نقطہ نظر سے اپنے افکار و عمال کا جائزہ لیا جائے تو توقع ہے کہ وہ تاریکیاں ضرور چھٹ جائیں گی جو غفلت اور کج فکری کی بدلت نجانے کب سے ہمارے ذہنوں پر چھائی چلی آ رہی ہیں اور جنہوں نے ہمارے مقصد وجود کو ہماری نگاہوں سے اوجل بنا کر رکھا ہے مگر بھولنا نہ چاہیے کہ نفس اپنا احتساب کرنے میں سخت ہیلا اور فریب کار واقع ہوا ہے اس پر کسی غیر مانوس اور نامرعوب حقیقت کا سامنا کرنا بڑا ہی شاک ہوتا ہے اور اس حقیقت کے خلاف تو وہ اپنے ترکش دجل کا آخری تیر تک استعمال کر لیتا ہے جو اس سے قربانیوں کیا؟ قربانیوں کی طلبگار ہو صرف جان اور مال ہی کی قربانیوں کی نہیں بلکہ جذبات و میلانات کی قربانیوں کی بھی پندار علم و فہم کی قربانیوں کی بھی سابق طرز عمل کی محبت اور اسبیت کی قربانیوں کی بھی بسا اوقات ان چیزوں کی قربانیاں جانو مال کی قربانیوں سے بھی زیادہ دشوار ہوتی ہیں ادھر سے نور حق کی تجلی دکھائی دیتی ہے اور دل پکار اٹھتا ہے کہ سمت قبلہ یہی ہے اور ادھر نفس کے ہیلے اور وسوسے اٹھتے ہیں اور انسان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اب تک کی تیری ساری دوڑ دھوپ باطل کی راہ میں تھی کیا زمانے کے شیوخ و اکابر اور وقت کے عربابِ علم و دانش جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ سب کے سب ترکستان ہی کی طرف جاتی ہیں یہ سوالہ نفسیاتی حربوں سے ایسے مسلح ہوتے ہیں کہ انسان ان کا شکار ہو جانے سے بہت کم بچتا ہے اور انجام کار ایک چیز کو حق سمجھنے کے باوجود بھی اسے حق تسلیم نہیں کرتا یہ نفس انسانی کی وہی جبلی کمزوری ہے جو ہمیشہ سے اطاعت کے جواب میں بدبخت انسانوں کی ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اس لیے اگر راہ حق و ثواب کی سچی طلب ہو تو ضروری ہے کہ نفس کی اس مہلک کمزوری اور دسیتا ساری سے انسان پوری طرح چوکن نہ رہے اور اس عظیم اصول کو ہر گز نہ بھولے کہ حق و باطل کا معیار نہ تو کوئی شخص ہے بجوس ایک شخص کے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ ہی کوئی جماعت ہے سوائے ایک جماعت کے جس کو دنیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتی ہے ورنہ وہ اپنے فکر و عمل کا بے لاگ احتساب کر ہی نہیں سکتا اور جب تک یہ توفیق میسر نہ ہو ہدایت یابی کی توقف فضول ہے اسی لیے مسئلہ زیر بحث کے سلسلے میں صرف اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت اور ساب رسول کا اسوا ہی ہمارے سامنے ہونا چاہیے اگر حق اور ہدایت کے ان سرچشموں میں ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہیں بتایا گیا ہے کہ اس کا ہر سانس اقامت دین کے ذکر اور فکر اور سائی و جہد میں بسر ہونا چاہیے تو پھر اس کام کے کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجیے اور ہر اس چیز کو ٹھکرا دیجیے جو اس مزاحمت کرے وہ کسی پیر و کی ارادت ہو یا کی شیخ و امام کی عقیدت کوئی جماعتی رشتہ ہو یا اب تک کا طرز فکر و عمل یہ چیزیں اگر اس صراط مستقیم پر قدم بڑھانے سے روکتی ہیں تو بآبر کیجئے کہ یہ نفس یہ سب نفس کے حجابات اور شیطان کے فتنے ہیں اور قدرت نے ان کو انسان کے لیے صرف اس مقصد سے پیدا کر رکھا ہے تاکہ اس کی حق پرستی کی آزمائش ہو مبارک ہے وہ بندہ جو ان حجابوں کو چاک کر کے اور ان فتنوں کو کر کے اپنے فرض کی پکار پر حرکت میں آ جائے. ورنہ یاد رہے کہ کوئی عقیدت, کوئی ارادت, کوئی رشتہ اور کوئی تعویل بھی ہم کو خدا کی گرفت سے نہیں بچا سکتی جب تک راز حق دل پر نہ کھلا ہو اس وقت تک تو انسان کسی حد تک معذور بھی مانا جا سکتا ہے مگر جب حقیقت بے حجاب نظر آ گئی اور دل نے اس کی صداقت کا اعتراف کر لیا تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی حجت تمام ہو گئی اور اعتذار کے ساتھ اعتذار کے کے ساتھ سارے دروازے بند ہو گئے اب احتجاج یا تو آمادگی عمل اور کامرانی حیات ہے یا پھر فرض کا انکار اور نامرادی کا عذاب کیونکہ حق کو حق سمجھ لینے کے بعد اس سے منہ مو موڑنا اور اس سنت فراونی کی پیروی کرنا ہے جس کا تذکرہ قرآن نے ان الفاظ میں کیا ہے فلما جاءتهم آیاتنا مبصرات قالوا هذا سحر مبین وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوہ سورہ 16 جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانییں آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو صاف جادو ہے اور باوجود اس کے کہ ان کے دل ان نشانیوں کی حقانیت پر یقین رکھتے تھے انہوں نے ظلم اور سرکشی کی بنا پر ان کا انکار کر دیا۔ اور اس سنت کی پیروی کا جو انجام ہو سکتا ہے وہ سب کو معلوم ہے بلا شبہ سے بھرا ہوا ہے مگر رضاء اللہ کی منزل تک پہنچانے والی اس کے سوا کوئی دوسری راہ نہیں ہے اس لیے اگر اپنی دنیا کو برباد اور آخرت کو تباہ نہ کرنا ہو تو اسے اختیار ہی کرنا پڑے گا لیکن اگر کسی کے تلوے ان کانٹوں کا خیر مقدم کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو اس کے لیے اخری چارہ کار جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے صرف یہ ہے کہ وہ جہاں ہے وہیں قدم روک کے کھڑا رہے اور اگر کوئی پوچھنے والا اس سے پوچھے تو اسے ضرور بتا دے کہ اگر مجھے اگرچہ اس پر چلنے کی علمی توفیق حاصل نہیں مگر حق اور نجات کی شاہراہ یہی ہے یہ اس لیے تاکہ کل اللہ تعالی کے حضور ترک کے فرض کے ساتھ ساتھ قتمان حق کے جرم میں بھی نہ پھر اپنی گردن پر نہ لے کیونکہ یہ رویہ کھلا ہوا صدن عن سبیل اللہ ہے اور سد البی اللہ ایک ایسی لانت ہے جس کے تصور ہی سے ایک مسلمان کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے اس موقع پر اس بحث میں جانا فضول ہے کہ آج امت مسلمہ کا کوئی فرد یا گروہ اس بدبختی میں مبتلا ہے یا نہیں کیونکہ یہ صورت اگر موجود نہیں ہے آج تو کل موجود ہو سکتی ہے یہ اندیشہ پیش رو امت کے اس عملی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے قطع بے بنیاد نہیں جس کی اکا تھی حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس طرح کی تنقیدوں میں فرما گئے ہیں اے ریاکار تم پر افسوس کے آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو ویسے دعا یہی ہے کہ خدا وہ دن کبھی نہ لائے جب مسلمان حق دشمنی کی اس لانت میں مبتلا نظر آئے